يَا يَا قُلْ إِن اور اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ <عظيمًا> یہ بات فرمائی گئی جی تھی اور آخر میں بھی کہا تھا یا نسا نبی من نسا تم کچھ دوسری عورتوں کی طرح تھوڑی ہو تم اپنے مقام کو پہچانو تم نبی کے گھر میں ہو تو نبی کے حالت میں تمہیں شریک رہنا چاہیے اگر یہ ہو کہ نبی تو خوب اچھی طرح کھا رہے اور پی رہے اور پہن رہے تمہیں تکلیفوں میں رکھا ہوا ہے تو تمہاری شکایت درست تھی لیکن نبی کا جو مقام ہے اور جس طرح سے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اسی حالت میں تم کو شریک ہونا ہوگا اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے تو یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل اس طرح کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سب سے پہلے بلایا اور بلا کر کے ان سے کہا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اور اس کا جواب تم مجھے فورن مت دینا سوچ سمجھ کر کے اور ضرورت ہو تو اپنے والدین سے بھی مشورہ کر کے اس کا جواب دینا تو طاہرسہ نے کہا وہ کیا بات ہے تو آپ نے یہ آیتیں پڑھ دیں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اب تمہیں اختیار ہے کہ یا تو تم طلاق لے لو اور میں تمہیں سامان دے کر کے رخصت کر دیتا ہوں اور یا پھر یہ کہ تم اگر اسی حالت کو پسند کرو اور اللہ اور اس کے رسول کو تو پھر تو یہی حالت ہے جس پر اللہ نے رکھنا چاہا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنتے ہوئے ساتھ ہی یہ جواب دیا کہ یہ کیا مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں میں والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی یا میں اس کے لیے سوچوں گی اور اس کا تو ایک ہی مٹھائین جواب ہے اور وہ یہ کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول چاہیے پھر آپ نے حضرت حفصہ کو بھی الگ بلایا تنہائی میں اور ان سے بھی بلا کر یہی بات کہی ان کا بھی جواب یہی ہوا تو آپ نے تمام ازوا سے پوچھا اور سب کا جواب اسی طرح سے الگ الگ بلا کر اس لیے پوچھا تاکہ ایک کا جواب کا اثر دوسرے پر نہ ہو سب نے جب اس بات کو قبول کر لیا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے ہمیں دنیا اور اس کا سامان نہیں چاہیے تو حضرت عائشہ اسی واقعے کے تعلق سے کہہ رہی ہیں کہ ہم کو جو اختیار طلاق دیا گیا تھا تو ہم نے رسول اللہ کو اختیار کر لیا لیکن وہ اختیار دینا طلاق نہیں پڑا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یوں ہے اپنی بیوی بی کو کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ اگر چاہو تو اپنے اوپر طلاق واقع کر لو تو اگر بیوی بی طلاق واقع کرے تو طلاق پڑے گی لیکن اگر طلاق واقع نہ کرے تو نہیں پڑے گی محض ایسا کہہ دینے سے میں اختیار دیتا ہوں تمہیں طلاق ایسا کہنے سے طلاق نہیں پڑتی یہی مقصد ہے اس حدیث کا باب طلاق طلاقل باندی کے طلاق کا مسئلہ ہے ابو حنیفہ ان حماد عن ابراہیم عن الاسود ان عائشہ بریرت بریرت زوج مولا انعلی ابی احمد فقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاختارت نفسها ففر رقب نحما زوجها زو ابو حنیفہ حماد سے اور وہ اپنے استاد ابراہیم نخائی سے اور وہ اپنے استاد اسود سے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی باندی بریرہ کو آزاد کر دیا اور ان کا ایک شوہر تھا جو آل ابو ابی احمد کا آزاد کرتا غلام تھے یعنی آزاد ہو گئے تھے اب یہ آزاد ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو شوہر کے ساتھ مل کر رہیں اور چاہیں تو وہ اپنے آزادی اگر چاہتے ہیں تو وہ اس کا بھی اختیار ان کو دیا تو بریرہ نے علیحدگی چاہی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کر دی اور حالانکہ ان کے شوہر آزاد تھے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ طلاق اور عدت دو, دو چیزیں ہیں یہ مرد کے حالت پر ڈپینڈ کرتی ہیں یا عورت کی حالت پر ڈپینڈ کرتی ہیں یعنی پہلے تو میں مسئلہ بتلا دوں جب میں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ باندی جو ہے وہ اس کے لیے دو طلاق اور تین طلاق کا مسئلہ ہے آزاد عورت ہے تین طلاق ہیں اور باندی ہے تو دو طلاق ہیں یہ ایک مسئلہ ہے اصل میں انفیہ کے ہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فخار کے درمیان میں کہ کو جو باندھی ہے کسی کی اس کو طلاق دی تو یہ جو عورت ہے دو طلاق سے آزاد ہو جائے گی یہ تین طلاق سے ہی ہے اس, کو اس کا قصہ ختم ہوگا یہ ایک مسئلہ ہے امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ عورت کا اعتبار حالت کا اعتبار ہوگا لہذا اگر عورت باندھی ہے تو دو طلاقوں سے قصہ ختم ہو جائے گا امام شافعی اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ نہیں بلکہ یہ کہ طلاق کے معاملے میں مرد کی حالت کا اعتبار ہوگا اگر مرد آزاد ہے تو اس کی بیوی بی کو تین طلاق جو ہوں گی جب جا کر قصہ ختم ہوگا اور دو طلاق سے نہیں یہ ہے امام شافی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ان کے پاس دلیل جو ہے وہ ہے ایک روایت کے جس میں یہ ہے کہ اطلاق و برجال والدت طلاق جو ہے وہ مردوں کی کے لحاظ سے ہے اور عدت عورتوں کے لحاظ سے ہے عدت کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں آ چکا ہے کہ جو جن کو پیریڈ آتے ہیں اگر ان کو طلاق ہو گئی ولمتعلقہ تو یہ طربص نبی کہ جن عورتوں کو طلاق ہوئی ان کو تین قروع ٹھہرنا پڑے گا تو قروع کا میں بعد میں مسئلہ لاؤں گا اگرچہ وہ جب آیت آئی تھی وہاں بھی میں نے بتلا دیا تھا تو تین قروع لیکن اگر وہ باندھی ہے وہ عورت تو پھر تین قرونی دو قروع ہوں گے اس کی دو جو ہے عدت کم ہو جائے گی اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ باندی کی عدت جو ہے وہ آزاد عورت کے مقابلے میں کم ہے اختلاف ہے تو اس میں کہ اگر شوہر جو ہے وہ آزاد ہو اور عورت جو ہے وہ بیوی بی وہ باندی ہو تب کتنی طلاق جو ہے زیادہ سے زیادہ دی جا سکتی ہیں اس عورت کو امام بنی پہ کہتے ہیں کہ دو دو کے بعد اب تیسری نہیں دی جا سکتی اور امام شافی امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں تیسری بھی دی جا سکتی اس لیے کہ شوہر آزاد ہے یہ ہے اصل مسئلہ اس واسطے اس روایت کو لایا گیا ہے کہ اس میں شوہر تو آزاد تھے اور پہلے اسے اس کے ساتھ جب یہ آزادی ان کو ملی حضرت بریرہ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اختیار دے دیا کیونکہ یہ اس وقت آزاد ہو رہی ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ ان کا حق ہوا جب ان کا حق ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اختیار ان کو دیا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ طلاق کا تعلق جو ہے وہ عورت کی حالت سے ہے شوہر کی حالت سے نہیں شوہر تو پہلے تھے آزاد تھے لیکن عورت چونکہ اس وقت آزاد ہوئی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار دے رہے ہیں تو یہ حنفیہ کی دلیل بن گئی کہ طلاق جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے عورت کی حالت پر شوہر کی حالت پر نہیں تو چونکہ عورت آج آزاد ہوئی ہے اس لیے آپ نے اس کو اختیار دیا یہ اس کی تفصیل اور بھی ہے وہ ختم ہو گیا میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتلاؤں گا لیکن یہاں یہ میں ضرور بتلا دوں کہ بعض لوگ اس طرح کی روایت کو جو جانتے بوجھتے نہیں وہ نقل کر کے کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بھی اختیار ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں میں کوئی نہ اتفاقی ہو یا نہ چاہتے ہوں نہ پسند کرتے ہوں تو وہ تفریق کرا سکتے ہیں ناوز باللہ اس, اس روایت کا تعلق اس بات سے بالکل نہیں ہے وہ آزاد ہونے کا مسئلہ ہے کہ چونکہ اس کا اسٹیٹس بدلا ہے پہلے وہ باندھی تھیں اب آزاد ہو گئی ہیں تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار ان کو دیا تھا اور اس وجہ سے ان کو آپ نے تفریق کر دی ان اور مسئلہ جو اس سے متعلق ہے یا اور تفصیلات وہ آئندہ بتاتا ہوں اللہ الرحمن رحمیم ابو حنیف عن عن ابن عمر قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق و اسنطان حیضتان عطیہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے باندی کی طلاق دو ہیں اور اس کی دو حیض ہے میں گزشتہ ہفتے اس کے میں تھا کہ میں اللہ وقت ختم ہو گیا تھا کہ آئندہ بتاؤں گا محض اتنا ہی نہیں کہ باندی کی طلاق کا مسئلہ ہوتا تو مجھے اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہ ہوتی مگر صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں باندی کی دو طلاق اور اس کی عدت دو حیض دو پیریڈ یہ بتلائے گئے ہیں امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اگر شوہر دو غلام ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ آزاد ہے تب اس صورت میں ان کے ہاں یہ ہے کہ طلاقیں تین ہوں گی اور عدت تو ان کے ہاں بھی دو حیض تو نہیں دو طہور ہوں ہوگی تو اس حدیث کے خلاف ہے ان کا مسئلہ کہ اگر شوہر غلام ہو اور عورت آزاد ہو تب تو بے شک دو طلاقیں ہوں گی لیکن اگر جو صورت اس میں بتلائی گئی ہے کہ بیوی بی جو ہے وہ باندی ہو اور شوہر آزاد ہو تب ان کے ہاں تین طلاقیں ہیں اور عدت دو قروحی رہیں گی کیونکہ ان کے کی ہاں حدیث ہے الطلاق طلاق بر رجال تو طلاق بالرجال اگر مانا جائے کہ طلاق میں اعتبار جو ہوگا وہ مرد کی حالت کا ہوگا تو لہذا اگر مرد غلام ہے تو چاہے بیوی بی آزاد ہو یا وہ غلام باندی ہو مرد کا اعتبار کرتے ہوئے تین طلاقیں ہوں گی اور اگر مرد غلام ہے تو بیوی بی چاہے کچھ بھی ہو تو پھر دو طلاق ہوں گی یہ ہے ان کے ہاں مسئلہ اختلاف اس کی جو اصل اہمیت ہے اس میں وہ ہے عدت کا مسئلہ جب قرآن شریف کے اندر آیا تھا کہ فطل سلاست قرو یا نہ بینفسین سلاست قروح تین قروع وہاں میں نے بتلایا تھا کہ قرو کے مسئلے میں حنفیہ میں اور شواف میں اختلاف ہے شوافے تو کہتے ہیں قروع سے مراد ہے تہر اور حنفیہ کہتے ہیں قروع سے مراد ہے حیض اب اس کو اگر دیکھا جائے تو مان لیجئے کہ اگر کسی شخص نے پاکی کی حالت میں جس کو توہر کہتے ہیں اپنی بیوی بی کو طلاق دی تو شوافے کے ہاں تو یہ ہوگا کہ ایک توہر ایک پاکی کا زمانہ وہ جا کر کے جب اس کو پیریڈ شروع ہوں گے تو پھر ایک پاکی کا زمانہ آئے گا پھر اس کے بعد پیریڈ ہوں گے تو پھر تیسری پاکی کا زمانہ آئے گا جیسے وہ پاکی کا زمانہ ختم ہوگا ان کے یہاں تو طلاق وہ عزت پوری ہو جائے گی حنفیہ کے ہاں یہ ہوگا کہ اگر پاکی کے زمانے میں طلاق دی ہے اور جو پاکی کے زمانے میں دینا بھی چاہیے حیض کے زمانے میں نہیں دینا چاہیے مسئلہ یہی ہے تو پاکی کے زمانے میں طلاق دی تو ایک پیریڈ گزرا دوسرا پیریڈ گزرا تیسرا پیریڈ گزرنے پر عدتت پوری ہوگی حنفیہ کے ہاں ہنفیا کی طرف سے جو ہے وہ اعتراض شفافے پر یہ ہے کہ جس توہر میں مرد نے طلاق دی ہے ہم اس کو کاؤنٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کو تو شمار نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ تو درمیان میں ہے توہر کے تو اگر دیکھا جائے تین قروح کا لفظ تو اگر قروع کے معنی توہر کے لیے جائیں تو پھر اس سے ہٹ کر تین توہر ماننے چاہیے جس کو شوافے نہیں مانتے تو ہنفیا کہتے ہیں کہ تین کا لفظ تو صادق نہیں آ رہا اگر تمہاری تعریف مان لی جائے یہاں یہ यह حدیث اس بات کو صاف کر رہی ہے کہ حنفیہ کا مسلک جو ہے وہ مضبوط ہے کیونکہ اس میں لفظ حیض آیا معلوم ہوا کہ عدت جو ہے اس میں حیض کا اعتبار ہوگا پیریڈ کا نہ کہ توہور کا یہ اصل بات جس کا اثر پڑ رہا ہے اس حدیث کی وجہ سے جہاں تک وہ جو شفافی کے لیے حدیث جو میں نے بتلائی ہے کہ اب طلاق قبل رجاعب العدت اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کا ارشاد ہونا واضح طور پر معلوم نہیں ہے کیونکہ یہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور یہ جو ہے یہ مرفو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو ظاہر ہے کہ موقوف حدیث کے جس میں صحابی کا قول ہو اس کے مقابلے میں مرفو حدیث کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو وہ زیادہ مستند اور معتبر اور قوی ہو جاتی ہے اس لیے واقعی یہ ہے کہ اس معاملے میں حنفیہ کا مسلک زیادہ مضبوط ہے باب ال نفقتی و سکنا اس میں ہے مسئلہ جس کو طلاق دی گئی ہے اور طلاق بھی کون سی رجت والی نہیں کہ جس میں رجت کر سکے بلکہ طلاق ایسی دی گئی کہ جس میں رجت کا حق نہ رہے اور جب بھی ہو نیا نکاح ہو جیسے طلاق بائن وغیرہ تو ایسی طلاق والی عورت کے لیے مکان اور نفقہ یعنی خرچہ ہے یا نہیں ہے یعنی رہنے کا عدت کے دوران اس کے رہنے سہنے کا اور کھانے پینے کا خرچ شوہر کے ذمہ ہے یا نہیں ہے یہ مسئلہ اس میں آ رہا ہے ابو حنیفہ ان حماد عن ابراہیم عن اسفت قال قال عمر بن الخطاب لا ندع کتاب ربینا وس نبین بقعلی امراطن لاندری صدقت ام المطنا ابو حنیف حماد سے اور وہ ابراہیم نخائی سے اور وسود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے رب کی کتاب کو اور اپنے نبی کی سنت کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑ سکتے ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے اور جبکہ ہم نہیں جانتے کہ اس عورت نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے متلقہ جس کو تین طلاقیں دے دی گئی ہیں اس کے لیے سکنا بھی ہے اور نفقہ بھی ہے یعنی رہنے سہنے اور خرچے کا بوجھ شوہر کے ذمہ ہوگا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے فرمایا اس حدیث میں بات جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک عورت ہیں جن کا نام ہے فاطمہ بن تقیس یہ ہیں انہوں نے ہجرت کی ہے تو پہلے سے ایمان لالیمانی خاتون میں ہیں ان کی ایک روایت آتیق حدیث کی کتابوں میں کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی تھی اور میں خرچ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میرے خرچ کا جو ہے وہ انتظام ہونا چاہیے رہنے کا اور خرچ کا تو آپ نے فرما دیا کہ نہ تیرے لیے رہنے کا انتظام ہے نہ تیرے خرچے کی ذمہ داری ہے مطلب تو اپنا آپ خود سے کر دی سارا انتظام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس پر یہ فاطمہ نے ایک مسئلہ یہ بنایا کہ جس کو تین طلاق دے دی جائے یا طلاق قطعی دے دی جائے اس کے خرچ اور اس کے رہائش کا انتظام جو ہے وہ ذمہ داری شوہر کے ذمے نہیں یہ ہے وہ حدیث اس حدیث کو سامنے رکھا تو امام احمد ابن حمب ال رحمتہ اللہ علیہ کا مسئلہ کی ہو گیا ان کا مسئلہ کی یہ ہے کہ شوہر کے ذمے نہ تو رہنے سہنے کا انتظام کرنا ہے اور نہ خرچہ دینا ہے جہاں تک شواف اور مالکیہ کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ خرچ کی ذمہ داری تو وہ نہیں ہوگی لیکن رہائش ذمے رہے گی شوہر کی اور یہ فرق ان کی اسی ہاں اس لیے آیا کہ قرآن شریف کی آیت ہے از ہن من ہن منہائی سکن تم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں کو تم ٹھہراؤ رکھنے کا رہنے کا انتظام کرو جس طرح سے تم رہتے ہو تو شواف اور مالکیہ نے یہ کیا کہ اس آیت کو سامنے رکھا تو رہائش کا انتظام تو شوہر کے ذمہ کر دیا اور اس حدیث کو جو فاطمہ بنتقیز کی حدیث ہے اس کو بنیاد بنا کر خرچے کی ذمہ داری شوہر پر نہیں ڈالی لیکن حنفیہ جو ہیں وہ اس معاملے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ خرچ بھی شوہر کے ذمہ ہے اور رہائش کا انتظام بھی اس کے ذمہ ہے اس کے لیے ان, ان کے پاس ایک تو یہی حدیث صاف ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمانا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور اپنے نبی کی سنت کو جو ہے وہ ایک عورت کی وجہ سے ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے تو جب ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بتلایا تو اس کے معنی یہ کہ وہ حدیث مرفو کے درجے میں ہو جاتی تو یہ ایک تو یہ حدیث مضبوط ہو گئی نمبر ایک نمبر دو یہ جی کتاب ربنا کہ ہم اپنے رب کی کتاب کو یعنی قرآن شریف کو قرآن شریف میں جس طرح سے افکنہ منہائی سکن تم فرمایا جس کو شوافع اور مالکیہ بھی لیتے ہیں کہ رہائش کا انتظام شوہر کو کرنا ہے اسی طرح سے ولی متعلقات متعم بالمعروف یہ بھی قرآن شریف کی آیا کہ طلاق جن کو دی گئی ہے ان کا, ان کا خرچہ ورچہ دو یہ اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا تو یہ تو ہوئی قرآن کا یہ تو ہوا قرآن کا فرمانا اور نبی کی سنت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ عمر کا یہ فرمانا ہے کہ نبی کی سنت تو عدت عمر کا فرما دینا کافی ہے کہ نبی کی سنت کیا ہے سلسلے میں باقی یہ کہ جہاں تک ان عورت کا فاطمہ پہ انتخیز کا مسئلہ ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اصل میں ایک تو یہ کہ وہ حدیث اس میں بہت ہی مختلف باتیں آ رہی ہیں اس بات سے وہ حدیث زیادہ صنعت کے اعتبار سے چاہے مضبوط ہو لیکن مضمون کے لحاظ سے اس لیے مضبوط نہیں ہے کہ اس میں مختلف چیزیں آ رہی ہیں تو کہیں تو یہ ہے کہ صاحب اس کا شوہر جو ہے وہ سفر میں چلا گیا تھا کوئی شوہر کا نام کوئی اور بتایا جاتا ہے کہیں حفظ بتایا جاتا ہے کہیں کچھ اور تو اس اختلاف کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس تعلق سے ملتی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ فاطمہ بنتقیس نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے یہ بات کہہ کر کے اور وہ اس کو پتا نہیں یہ مسئلہ شرری کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا یہ منشا نہیں تھا جو اس نے سمجھا ہے تو حضرت عائش رضی اللہ عنہا فاطمہ پہ انتقیز کی اس حتیث کو وہ رد کر رہی ہیں یہ ہے حنفیہ کی دلیل ہے اس معاملے میں دوبارہ حنفیہ کا مسئلہ یہ ہوا کہ جس عورت کو اگر ایک طلاق دی گئی جس کو طلاق رضی کہتے ہیں تب تو سب کا اتفاق ہے کہ شوہر کے ذمے رہائش اور خرچہ اس عورت کا ہوگا یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ جب کہ اس کو تین طلاق دے دی گئی ہوں تو تین طلاق کے بعد حن کا مسئلہ یہ رہے گا شوہر کو خرچہ بھی دینا ہے اور اس کے رہائش کا بھی انتظام کرنا ہے باب عدت عنها زوجها ابو حنیف انحمد ان ابراہیم ان السوت ان سبیا بن تل ہارث السلم ماتا انحاظ وی حامر فمکس فم کست خمسم وائے شرین لئی لتن سم فمر بحا ابو صناب البن باکک فقال تشوفتی البا کلا وحو فعط انبی صلی اللہ وسلم فضر کلح فقال قزب اضاحد ابو حنیف حماد سے اور وہ ابراہیم نخی سے اور وہ اسود سے روایت کرتے ہیں کہ سبیہ بنتحارث اسلم یہ قریشی ہیں اور اسلمی جو ہے یہ برانچ ہے قریشی قبیلے کی تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس حالت میں کہ یہ پریگنٹ تھیں تو پچیس دن گزرے تھے تو ان کے بچہ پیدا ہو گیا تو وہاں سے ان کے پاس ابو صنابل ابن باقق ایک شخص ہیں صحابی ہیں وہ آیا تو انہوں نے ان سے کہا کہ تجھے یہ بناؤ سنگار کرے بیٹھی ہے کیا تو شادی کرنے کا ارادہ کرتی ہے میرا مطلب یہ ہے کہ پچیس دن گزرے ہیں تو ابھی تو عدت پوری نہیں ہوئی تو نے یہ اپنی حالت کیوں بدل ڈالی تو ان کے با... یہ بات ابو صنابل ابن باقک نے کہی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے بخدا جو زیادہ مدت ہو دو مدتوں سے لمبی وہی عدت ہوگی پہلے یہاں سمجھ لیجیے تب میں آگے چلوں گا عباد الاجلین کے معنی یہ ہیں کہ اصل میں قرآن شریف کے اندر یہ لفظ آیا ہے کہ وہ لذینا ی توف نہ من کم و یعن ازوادن یا تربس نہ بے انفسین اربات اشریم واشرا تم میں سے جس کا انتقال ہو جائے اور وہ تم اپنی بیویاں چھوڑو تو وہ 4 مہینے دس دن تک انتظار کریں مطلب یہ کہ عدت گزاریں یہ ہے چار مہینے دس دن کی عدت کا مسئلہ قرآن شریف میں سورہ نساء کے اندر اچھا صاحب دوسری آیت آئی ہے قرآن شریف میں وہ ہے وہ اولاد الحمال اجل ان ایندان حملوں یہ سورہ طلاق کی آیت ہے کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت ہوگی بچے کا جننا بچے کا پیدا ہونا یہ دوسری آیت ہے سورہ طلاق میں تو اب آب اجلین کے معنی یہ ہے کہ مثلا پچیس دن کے اندر یہ بچہ ہو گیا پیدا تو چار مہینے دس دن کی مدت جو ہے وہ زیادہ ہے ان صحابی کا کہنا یہ تھا کہ جب دو روا... دو آیتیں موجود ہیں تو ان دو آیتوں کو جمع کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ جو زیادہ لمبی مدت ہوگی اس کو عدت قرار دیں گے اگر ایسا ہوتا کہ بچہ پیدا ہوتا چار مہینے دس دن کے بعد تو پھر بچے کے پیدا ہونے پر عدت پوری ہوتی اور بچہ پہلے, پہلے پیدا ہو گیا اور چار مہینے دس دن جو ہے ابھی نہیں پورے ہوئے تو پھر چار مہینے دس دن پورے ہونے پر عدت پوری ہوگی یہ ہے عباد الاجلین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ راویہ جو ہیں سبیہ بنت تہارث یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے یہ بات آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے بچہ پیدا ہوا پچیس دن کے بعد مگر میں سمجھی کہ میں عدت میری پوری ہو گئی مگر فران شخص نے یہ بات کہی آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا جب وہ آئے تو مجھے بتلا دینا تاکہ میں اس کو سمجھا دوں کہ مسئلہ کیا ہے یہ ہوئی بات اب سوال یہ کہ دو آیتیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ ہے کہ نہیں اس نے جھوٹ کہا اس لیے باد صحابہ نے تو یہ لفظ کہیں ہیں کہ سورہ طلاق جو ہے وہ چونکہ بعد میں اتری اور سورہ نصاب پہلی اتری ہے تو سورہ طلاق والی آیت کو بنیاد بنائیں گے سورہ نصاب والی آیت کو نہیں یہی مقصد ہے حنفیہ کا حنفیہ کے نزدیک مسئلہ یہی ہوا نہ صرف یہ کہ حنفیہ کے نزدیک بلکہ یہ کہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رحیم اللہ ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ عورت پرگرنٹ ہو تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمانا تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ابھی جنازہ جو ہے شوہر کا وہ غسل کے تختے پر ہی رکھا ہوا ہو اور ادھر بچہ پیدا ہو جائے تو بھی اس کی عدت پوری ہو جائے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمانہ ہے صرف شیعہ اضرات کے یہاں جو ہے مسئلہ ہے وہ عباد العجلین کا اور ان کے ہاں دلیل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمانا قیرت علی رضی اللہ کی روایت یہی ہے کہ عبدالاجلین والی انہوں نے احتیاط برتی ہے لیکن وہ روایت جو ہے وہ اپنی صنعت کے لحاظ سے زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن بارشیاں نے اس کو لیا ہے ورنہ یہ کہ تمام فقہ کا چاروں فقحا ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا وہ اس کی عدت پوری ہو جائے گی اب آیت منسوخ نہیں ہے وہ جو سورہ نسا کے اندر ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ سورہ نسا والی آیت جو ہے اس میں جس میں کہ چار مہینے دس دن کی عدت بتائی گئی ہے اس میں ایک خاص حالت کو ہم مانیں گے کہ اگر وہ عورت پریگنٹ نہیں ہے عورت پریگننٹ نہیں ہے شوہر کا انتقال ہوا چار مہینے دس دن تک اس کو عزت گزارنی ہوگی اور سورہ طلاق والی آیت جو ہے وہ اس دوسری حالت کے بارے میں ہوگی کہ اگر عورت پریگنٹ ہے تو چاہے شوہر کا انتقال ہوا ہو یا شوہر نے طلاق دی ہو اس کی عدت جو ہے وہ بچے کا پیدا ہونا ہوگا تو اس طرح کسی آیت کو بھی منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی صرف اس کی حالتوں کا تعین کرنا ہوگا نسخ عدت في البقرة ابو حنیفہ انحمد عن ابراہیم عن القمہ ان عبد اللہ کالمن شاہ باہل طصورت النسا القصرہ بعد الطولہ وہ فی روایت عنط بن مسعود عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان النساء القصر ابراہیم نقئی سے اور وہ القما سے اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو شخص چاہے میں اس کے ساتھ مباہلہ کرنے کو تیار ہوں مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جمع ہو جاؤ دونوں طرف کے خاندان والے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو غلط ہوگا اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے یہ ہے مباہلہ تو جو چاہے میں اس سے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں کہ سورہ نساء جو مختصر والی ہے یہ نام ہے سورت طلاق کا جو سے بارے میں اس کو بھی سورت النسا اس لیے کہا کہ اس میں عورتوں سے متعلق مسائل ہیں وہ اتری ہے سورہ نسا لمبی سو نساء والی جو ہے یعنی سورج جس کا نام سورہ نساء ہے جو چوتھے بارے میں ہے اس کے بعد اتری ہے تو اس سے انہوں نے کہا کہ میں اس پر مباہلا کرنے کو تیار ہوں لہذا جو سورہ طلاق میں جب آیت آ گئی ہے اسی کو لیں گے چونکہ وہ بعد میں اتری ہے اور ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود سے یہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ نسا جو چھوٹی ہے یعنی سورہ طلاق اس نے تمام عدتوں کو منسوخ کر دیا ہے حمل والیاں جو ہیں ان کی عدت یہی ہوگی کہ بچہ پیدا ہو جائے تو معلوم ہوا کہ چاہے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا شوہر نے طلاق دی ہو حمل والی اولت کی عدت بچہ کا پیدا ہونا ہے ابو حنیفہ جی. جی. فقل ماقل ابن سنان الحجائی ارشد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبافی بروا مثل طباشق مسلم ابو حنی فماد سے و ابراہیم ابنخائی سے اور علقمہ سے اور عبداللہ ابن مسعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس نے کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا وہ علم یقن دخلا بحا صدا اور نہیں وہ اس کے ساتھ خلبت ہوئی تنہائی ہوئی ہے نکاح کے بعد انہوں کہ ایسی عورت کو اس کی جیسی عورتوں کا مہر دیا جائے گا جس کو مہر مصر کہتے ہیں اور اس کو میراث بھی ملے گی اس شوہر کی جس کا انتقال ہوا اور اس پر عدت بھی ہوگی اور یہ عدت وفات کی ہے تو یہ عبداللہ عبدالعبن مسعود کا فتویٰ تھا رضی اللہ عنہ ماقل ابن سنان عرشع جو دوسرے صحابی ہیں انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کا یہ فتویٰ جب ان سے سنا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ کیا تھا کہ جیسا آپ نے فیصلہ کیا ہے ایک دوسرے کا روایت میں آتا کہ عبداللہ ابن مسعود کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کیونکہ انہوں نے یہ جو فتوا دیا تھا وہ اپنے استہاد سے دیا تھا جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی فیصلہ فرما چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے فتوے کی تائید میں جب مرفو حدیث مل گئی تو خوشی ہوئی تو اس میں جو مسئلہ آیا ہے وہ یہ کہ اگر بیوہ ایسی ہو کہ جس کا نہ تو مہر مقرر ہوا اور نہ اس کے ساتھ شوہر کی یکجائی ہوئی تو اس کو مہر ملنا ہے کہ نہیں ملنا ملنا ہے تو کتنا ملنا کیونکہ قرآن شریف میں جو بات کہی گئی ہے سورہ البقرہ میں وہ ایک, ایک سورت کا وہاں حکم بتایا گیا لاجنا ہلیکم ان تلقت منسا مالم تمس او تفرید و متو ہن عالموس یہ قدر ہو عال المختری قدر ہو مت بالمعروف اسی حالت کا حکم وہاں بتلایا گیا اور اس کے ترجمہ یہ ہے کہ کوئی حرض نہیں ہوگا تم پر اگر تم نے ایسی عورت کو طلاق دے دی یا تو وفات کا مسئلہ ہے وہاں طلاق کا مسئلہ کہ اگر تم نے کسی ایسی عورت کو طلاق دے دی کہ جس کا مہر مقرر نہیں کیا اور نہ تمہاری اس کے ساتھ یکجائی ہوئی تو وہاں کہا گیا کہ اس کو کچھ نہ کچھ سامان ضرور دو اگر تم غریب ہو تو اپنی غربت کے مطابق اور امیر ہو تو اپنی عمارت کے مطابق معروف طریقے پر اس کو مہر دے دو تو معروف کا مطلب جو لیا جائے گا وہ یہی کہ اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو اس جیسی عورتوں کو جو مہر ہوا کرتا ہے اس کا وہ وہ اس کو دے دیں گے یہاں اسی آیت کو بنیاد بنا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس حالت کا حکم بترایا کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت ایسی ہو کہ نہ تو اس کا مہر مقرر ہوا تھا نکاح کے وقت میں اور نہ نکاح کے بعد شوہر کے ساتھ یکجائی ہوئی تھی تو اس کو مہر مصر دیا جائے گا مہر مصر کہتے ہیں کہ اس جیسی عورت کا جو بھی مطلب اس کے خاندان میں یا اس کے شہر میں ایسی عورت کا جو بھی مہر ہوتا ہو وہ مہر اس کو دیا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آ, یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ شوہر اور بیوی بی کے درمیان یکجائی نہیں ہوئی ہے لہذا اس کو میراث کیوں ملے ترکہ کیوں ملے ترکہ بھی ملے گا اس کو اور چونکہ اولاد نہیں ہوئی ہے اس شوہر سے لہذا اس کو آ, ون فورتھ ملے گا وہ کیا نام ہے آٹھواں حصہ ملے گا اور اس کو عزت بھی کرنی ہوگی وفات کی کیونکہ وفات کی عدت جو ہے وہ ایک طرح کا سوگ ہے تو وہ اس کو وہت بھی کرنی ہے اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ آ رہا ہے اور وہ ہے ایلا کا پہلے حدیث پڑھنے پھر ایلا کا مطلب بتاتا ہوں حماد عن ابی حنیف عن حماد عن عن القما قال فی فی ان حماد ابراہیم ان القمہ خالف المولی الجماع الا ان اللہ یقون عذر اہ باللسان حماد ابو حنیفہ سے ہماد جو بیٹے ہیں اماں ابو حنیفہ کے وہ اپنے والد ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے استاد حماد سے اور وہ اپنے استاد ابراہیم نقی سے اور وہ اپنے استاد القمہ سے انہوں نے کہا کہ الا کرنے والے کے بارے میں یہ ہے حکم شرعی کہ اس کا رجوع جماع کے ذریعے سے ہوگا یعنی ہم بستری کے ذریعے سے اللہ یہ کہ اس کو کوئی عذر ہو تب اس صورت میں وہ زبان سے بھی رجوع کر سکتا ہے تو میں نے کہا تھا کہ اس کو ایلا کس کو کہتے ہیں ایلا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے چار مہینے یا چار مہینے سے زیادہ کی مدت میں اس سے تعلق نہیں رکھوں گا ہم بھی اس طریقہ اس کو کہتے ہیں ایلا چار مہینے سے کم کی مدت کے لیے قسم ہو اس کو ایلا نہیں کہیں گے ایلا ہو گئی چار مہینے یا اس سے زیادہ کی مدت کے لیے قسم کھائے اس کو ایلا کہتے ہیں تو اب اگر وہ اپنی اس قسم سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اس سے ہم بستر ہو ہم بستری کرے گا تو وہ رجوع ہو جائے گا ہاں چونکہ قسم کھائی تھی قسم کا کفارہ اس کو دینا ہوگا لیکن اس ہم بستری جو چار مہینے کے اس عرصے میں کر لی یعنی اس مدت کے پورا ہونے سے پہلے تو وہ بیوی بدستور اس کی بیوی رہے گی یہاں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جماں کسی حضر کی وجہ سے نہ کر سکے مثال کے طور پر شوہر یہ قسم کھا کے چلا گیا سفر میں اور بہت دور کا سفر ہے وہ تو چھ مہینے بھی واپس آنے والا نہیں ہو سکتا ہے سال بھر میں واپس آنے والا نہ ہو اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں چار مہینے یا پانچ مہینے یا چھ مہینے میں کیا ہے کہ ہم بستر نہیں ہوں گا اپنی بیوی سے تو اگر وہاں ظاہر ہے کہ سفر میں جانے کی صورت میں وہ کیسے کر سکتا ہے وہ چاہتا ہے کہ رجوع کر لے تو اس حدیث میں یہ مسئلہ آیا اس روایت میں کہ وہ زبان سے بھی رجوع کر سکتا ہے ہاں قسم توڑنے کا اس کو کفارہ ہر صورت میں دینا ہوگا یہاں اس حدیث میں اس روایت میں اگرچہ مسئلہ نہیں مگر میں بتلا دوں کہ یہ مسئلہ قرآن شریف میں ہے اور سورہ مجادلہ میں یہ مسئلہ آیا ہے اگر وہ, وہ مدت پوری ہو جائے چار مہینے کی اور اس درمیان میں اس نے رجوع نہیں کیا نہ بستری کی نہ زبان سے رجوع ہوا تب اس صورت میں کیا ہے اس صورت میں وہ عورت اس کے نکاح میں باقی نہیں رہے گی ختم ہو جائے گا نکاح مسئلہ جائے گا قاضی کی عدالت میں اور قاضی کی عدالت میں اس کو ثابت کیا جائے گا کہ صاحب اس نے ایلا کیا ہے اس کو ثابت کرنے کے ساتھ ہی وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی بعض لوگ اس طرح کے مسئلے کو غلط سمجھتے ہیں اور وہ ادیب چار مہینے اگر شوہر بیوی بی ایک دوسرے سے الگ رہے تو خود بخود ہی وہ نکاح ٹوٹ گیا ایسا نہیں ہے اعلا اس کو نہیں کہتے ایلہ اس کو کہتے شوہر قسم کھائے کہ میں چار مہینے یا پانچ مہینے کم سے کم مدت چار مہینے ہے تو چار مہینے میں بستر نہیں ہوں گا اس کو ایلا کہتے ہیں یہاں سے مسئلہ آ رہا ہے ہولا کا ہم عن ابو رسول سختی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت فقال اطخلین امین بے فقالت نعم و قال امز یاد فلا فلا ابو حنیفہ ایوب سختیانی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت ثابت ابن قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ نہ تم رہ سکتی اور نہ ثابت ثابت جو ہیں یہ ان کے شوہر کا نام ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا اور ان کا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمارے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے محبت نہیں ہے ہمیں تو ایک دوسرے سے بے تعلقی اور ایک طرح کی نفرت ہے لہذا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے یہ عورت نے جا کر کہا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو اس سے خلا کرنا چاہتی ہے اس کے دیے ہوئے باغ کے بدلے میں معلوم ہوتا ہے کہ شوہر نے عورت کو مہر میں ایک باغ دیا تھا تو آپ نے فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ اس باغ کو لوٹا کر تو اس سے خلا کر لے خلا اسی کو کہتے ہیں خلا کہتے ہیں طلاق بے مال کو کہ جو مال دے کر کے طلاق شوہر سے حاصل کر لی جائے طلاق شوہر ہی دے گا مگر یہ کہ مال کے بدلے میں طلاق ہوگی اور یہ طلاق جو ہے یہ طلاق بائنا بن جائے گی جس میں طلاق دینے کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا لوٹانے کا حق نہیں ہوگا ایک ہی طلاق دینے سے بائنا ہو جائے گی پھر اگر آپس میں چاہیں نیا نکاح کر سکتے ہیں نہیں چاہتے تو وہ عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی یہ طلاق بائنا ہوگی اس کو خلا کہتے ہیں کہ طلاق بائی وس کو امام بونی فراہم اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خلا کی رقم مہر کی رقم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر شوہر مہر دے چکا ہے تو مہر کی رقم یا اتنی مالیت کی کوئی چیز پر معاملہ کر لیا جائے نہیں دے چکا ہے تو شوہر یہ کہہ کہ میں اپنا مہر معاف کر دوں گی تو مجھے طلاق دے دو اگر وہ شوہر طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی اس کا نام خلا ہے تو آپ نے فرمایا کیا تو اس سے اس کے دیے ہوئے باغ کے بدلے میں خلا کرنا چاہتی تو عورت نے کہا کہ ہاں اور بلکہ اور تو اور میں اور بھی زیادہ دینے کو تیار ہوں تو, خلا... تو میں اس سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے میں ان کا باغ بھی لوٹانے تیار ہوں اور میں کچھ اور بھی اپنی طرف سے زیادہ دینے تیار ہوں مجھے چھٹکارا مل جانا چاہیے شوہر سے تو آپ نے فرمایا کہ زیادتی کی ضرورت نہیں زیادہ کچھ دینے کی ضرورت نہیں جو تمہارا باغ تم کو ملا ہے شوہر کی طرف سے وہ لوٹا دو تو پھر آپ نے شوہر سے اس بات کی سفارش کی کہ تم اس کو طلاق دے دو اس لیے کہ جب تمہارے میں آپس میں گزر نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایک اور حدیث میں یہ مسئلہ موجود ہے اتنی حدیث پڑھ لینے سے یہ سمجھنا کہ صاحب وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ خود ہی طلاق دے دیں ایسا نہیں ہو سکتا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طلاق دی ہے اور نہ دونوں میں تفریق کی ہے بلکہ ایک شوہر ہی نے طلاق دی تھی کتاب النفقات ابو حنیف عن حماد عن سعید ابن جب عبن قال قال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بات کم مغمومن محمود منصب بل کانبل تعالیٰ سبیر اللہ ہم اخراجات کی پریشانیوں سے بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی خرچ زیادہ ہیں تو ہم شاید ہمارے اوپر المیہ کا عذاب بھی ہوگا احتاب ہوگا ہم بڑے بد قسمت ہیں بڑے بد نصیب ہیں ہر وقت جو ہے خرچے کی فکر میں ہیں ہمارے پاس ہی زیادہ ہوتا تو شاید اللہ کی مہربانی ہمارے اوپر زیادہ ہوتی بہت لوگ سمجھتے ہیں اس حدیث کو دیکھنا چاہیے ابو حنیفہ اپنے استاد حماد سے اور وہ سعید ابن جبیر سے اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب رات گزارے اس حالت میں کہ اس کو غم بھی ہے اور فکر ہے آیال کی وجہ سے اس کی جو بال بچے گھر والے ہیں ان کی وجہ سے اس کو فکر لگا ہوا ہے غم ہے کہاں کس طرح کھائیں گے کیا کروں میں کہاں سے لاؤں یہ سارے غم اس کو لگے ہوئے ہوں ان کی ضرورتیں جو ہیں پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ ناجائز طریقے سے اگر اس کو غم ہے اور اس کی فکریں کر رہا ہے تو وہ تو غلط ہے۔ یعنی جائز راستے کیا ہیں کہ میں جس کے ذریعے سے کما کر کے اور پیسہ حاصل کر کے میں اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کروں فرمایا جس کی رات اس غم اور فکر میں گزرے وہ اللہ کے نزدیک اس بات سے زیادہ وہ شخص افضل ہے کہ اگر اس نے اللہ کے راستے میں ایک ہزار مرتبہ بھی اس نے تلوار کسی پر ماری ہو دشمنوں پر تو ایک ہزار مار تلوار کی جو ہے ظاہر کو وہ بڑے اجر کی بات ہے لیکن فرمایا کہ اس شخص کی فضیلت اللہ کے ہاں اس شخص سے زیادہ ہے کہ جو کیوں اس واسطے کے اللہ نے عیال دی ہے یہ کنبہ اور خاندان اللہ کا بنایا ہوا ہے اللہ کے بنائے ہوئے اس کنبے اور فیملی کی فکر کرنا جائز طریقے پر ظاہر ہے کہ یہ فضیلت کی بات ہے۔ ابو حنیفہ عن عطا عن نبی انصار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لن تنفق نفقتن تريد بها وجه الله الا اجرت عليها حتى اللقمہ ترفعوها الى فی امراتک ابو حنیفہ عطا ابن صائب سے اور وہ اپنے والد سے صاحب ابن یزید سے اور وہ صاحب ابن ابی بقاص رضی اللہ عنہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کوئی بھی خرچ ایسا نہیں کرتا کہ جس میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہو مگر یہ کہ تجھے اس پر اجر ملے گا یہاں تک کہ اگر کوئی خرچ یہاں تک کہ اگر کوئی لقما بھی تو اٹھا کر اپنی بیوی بی کے منہ میں دے گا اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے تو اس پر بھی عجر ملے گا تو معلوم ہوا کہ بال بچوں کے کے ساتھ پیار اور محبت کرنا اور بال بچوں کے اوپر خرچ کرنا بشرطے کہ اس میں نیت اللہ کی رضا کی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے نیت ہے اجر ملے گا کتاب و تدبیر جو ہے وہ, وہ معنی نہیں جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ تدبیر اور کوئی ہیلا اختیار کرنا یہاں تدبیر کے معنی دوسرے ہیں اور ختم ہو گیا کیا ایک حدیث ابھی بتا رہا ہوں اس کے معنی تدبیر کے ابو ہنی فاپا انجاب ابن عبد اللہ کان ابراہیم ابن فتبر محتاج الاسمنی فب آہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سمانی میں اترم کو مدبر کہا جاتا تھا تدبیر سے بنا ہے اب اس کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ کیا ایسے غلام کو کوئی شخص اپنے زندگی میں جس کے لیے کہہ چکا ہے کہ میرے مرنے کے ساتھ یہ آزاد ہو جائے گا کیا اس غلام کو فروخت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ ایک مسئلہ ہے اس حدیث نے بتایا کہ اگر ضرورت پڑے تو ایسا ہو سکتا ہے ابو حنیف آتا ابن ابی ربا سے وہ جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ غلام ابراہیم ابن نعیم نہام قریشی کا تھا جس کو انہوں نے مدبر کر دیا تھا پھر ان کو ضرورت پڑی پیسے کی ان کے کھانے پینے کی یا جو بھی ضرورت ہو اب ان کے پاس ایک یہ غلام تھا پیسہ چاہیے تو انہوں نے کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر بتایا ہوگا یا رسول اللہ اس صورت ہو گئی ہے میں نے اس غلام کو مدبر کر دیا تھا اور اب مجھے پیسے کی ضرورت ہے میرے پاس کوئی اور سامان نہیں ہے سوائے اس غلام کے اور میں اگر بیچوں ہی مجھے پیسے ملیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور روایت میں آتا ہے کہ بھائی کوئی ہے اس کا خریدار مجھ سے جو مجھ سے یہ غلام لے لے تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں خریدنے کو تیار ہوں آٹھ سو درم کے بدلے میں آپ نے کر لے لے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں بیچ دیا اور ایک روایت میں ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کی بہ کی ہے تو معلوم ہوا کہ ایسے غلام کو بیچا جا سکتا ہے اگر نیت یہ کی تھی کہ میرے مرنے پر یہ آزاد ہوگا بس باب اللہ بسم الله الرحمن الرحيم ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه انها ارادت ان تشتري بريره لتؤتيقها لتؤتيقها فقالت مواليها لا نبيعها الا ان نشترط الولاء لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الولاء لمن اعتقها ابو حنیفہ حماد سے اور وہ ابراہیم نخائی سے اور وہ اسود سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یہ ارادہ کیا کہ بریرہ کو خرید لیں تاکہ پھر اس کو آزاد کر دیں یہ بندی تھیں تو بریرہ کے جس کی وہ باندی تھی ان کے اس فیملی نے یہ کہا کہ ہم نہیں گے اس کو جب تک کہ ہم اس بات کی شرط نہ کر لیں کہ ولا ہماری ہوگی تو یہ بات حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلائی اور اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ولا اسی شخص کی ہے جو آزاد کرے ولا کس کو کہتے ہیں ولا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ غلام جو آزاد ہو گیا ہے آزاد ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ کمائے گا محنت کرے گا بزنس کرے گا جو بھی کچھ کرے گا جب تک کہ وہ غلام ہے اس کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں لیکن جب وہ آزاد ہو گیا تو پھر تو اور آزادوں کی طرح سے اس کی بلکیت ہوگی اس کی پراپرٹی ہوگی تو جب وہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر کون اس کا اس کی جائیداد پراپرٹی کا ذمہ دار ہوگا یہ ہے وہ ولا تو جن کی وہ باندی تھی جو بیچنا چاہ رہے تھے مگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس صورت میں بیچیں گے کہ ولا جو ہے وہ ہم کو ملے لے لے کوئی بھی خرید لے اس کو اور خریدنے کے بعد آزاد کرنا چاہے کر دے لیکن ولا ہم کو ہمارے پاس رہے گی لیکن کہ اصل میں باندی ہمارے پاس ہے ہماری ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اس کو ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا ویلا اس کا حق ہے جو آزاد کرے نئیے کے جو بینچ تو چونکہ اس نے احسان کیا ہے آزاد کر دیا غلام کو باندی کو تو ویلا اسی کو ملنا چاہیے نئیے کے جو بینچ بیچنے والے کا کیا احسان اس نے تو پیسہ وصول کر لیا تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ عائشہ اگر اس کو بیچیں تو ویلا بھی انہیں کو حاصل ہوگا نئیے کے جس کی وہ باندھی پہلے سے ہے اور جو بیچ رہے ہیں ان کو ملا نہیں ہوگا ابو حنیفا صلی اللہ علیہ وسلم انہو عن بیل ولا ابو حنیفہ عطا ابنسار سے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ارو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ولا کو بیچنے اور اس کو ہبا کرنے سے منع فرمایا چونکہ یہ متعین ہو گیا کہ جو آزاد کرے ولا اسی کا ہے تو یہ ولا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بیچا جائے یا ہبا کی جائے اس کا, اس کا اللہ نے حق مقرر کر دیا ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی تو اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے کتاب الایمان ایمان یمین کے جمع ہے یمین کے اصل معنی جو ہیں وہ تو ہیں رائٹ داہنا جس کو بولتے ہیں مثلاً ہمارا یہ دہنا اور قسم کو بھی یمین کہا جاتا ہے ویسے تو لغت میں ڈکشنری میں دیکھا جائے عربی زبان میں تو یہ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ اصل معنی داہنے کے ہیں یا اصل معنی قسم کے ہیں لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے یمین کے اصل معنی دانے ہی کے ہیں جہاں تک ہم نے غور کیا تو چونکہ دانا حصہ جو ہے عام طور پر زیادہ ایکٹیو اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے بنسبت بائیں حصے کے اسی واسطے آپ کہتے ہیں اربئی وہ تو ہمارے دہنے ہاتھ کا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہم ایک ہاتھ مارے اس کی چھٹی ہو جاتی تو بائیں ہاتھ کا اگر بائیں ہاتھ کو بولے تو اور بھی زیادہ کمزور بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے بائیں ہاتھ کا آدمی تو دانا جو ہے یہ طاقت کی صورت ہے اور بائیں کے مقابلے میں جب آدمی قسم کھاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ اس اپنی بات کو وہ طاقت پہنچا رہا ہے تو تاکہ لوگ اس پر اعتبار کریں اعتماد کریں تو اس میں کسی طرح کی کمزوری باقی نہ رہے بات کے اندر اس لیے قسم کھاتا ہے تو قسم کو بھی یمین اسی لیے کہنے لگے کہ جیسے دانی سائر طاقتور ہے قسم کے ذریعے سے اپنی بات کو اس نے طاقتور بنا دیا غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل معنی تو عربی میں یمین کے دانے کہیں لیکن قسم کے لیے بھی استعمال ہوا ایمان یہ اس کی جمع ہے یمین کی تو اس کے تعلق سے اس میں مسئلے آ رہے ہیں ابو حنیفہ انا سے ابن عبد اللہ ویقال و ابن اجلان و اصح ابن السلیہ و ابو الله محمد ابن علی ابن نف... عن انیاہ ابی کثیر نبی سلمان ابی حرار کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البغي وما من شيء ومامن الله اللہ به بہ اثرا من منصلتی ولیمین الفاظ رتوطاء الدیا ابو حنیفہ نا سے ابن عبداللہ سے اور کہا گیا ہے کہ یہ دوسری روایت کے اس طرح بھی ہے ابن اجلان یاہیا ابن یعلا اور تیسرے راوی ہوئے اسحاق ابن سلولی اور چوتھے راوی ہوئے ابو عبداللہ محمد ابن علی ابن نفیل یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں یاہ ابن ابی کثیر سے اور ابو سلما سے اور ابو حر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے تو ایسی اپنی سزا کے لحاظ سے کہ جس کی سزا جلدی سے جلدی دی جا سکے وہ بغاوت ہی ہے بغاوت سے ہٹ کر کے کوئی اور ایسی چیز نہیں جس کی سزا اللہ سبحان العالیٰ کی طرف سے دنیا ہی میں جلدی مل جائے آخرت سے مراد نہیں کیونکہ آ کا لفظ ہے آخرت میں تو سب سزائیں ہوں گی لیکن دنیا میں جلد سے جلد سزا ملتی کس کو جو باغی ہو جائے یعنی اسلامی سلطنت امیر جو مسلمانوں کا ہے اس سے بغاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد دنیا میں سزا دیتے ہیں اور یہ اللہ کی نافرمانی ہے تو نافرمانی کرنے والے نافرمانی والے کاموں میں سب سے جلدی سزا بغاوت کی ملتی ہے اور اسی طرح سے جن چیزوں میں اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے ان میں سب سے جلدی ثواب اور اجر جو اللہ کی طرف سے جس کا ملتا ہے وہ ہے سیلا رحمی سلا رحمی کا مطلب کیا ہوا کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا کیونکہ صلاح اصل میں وسلح یسیلو سے ہے وسلح یسیلو کے معنی آتے ہیں جوڑنے کے تو رشتوں رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے رشتے جڑے رہیں گے رشتہ داروں کے حق نہیں ادا کریں گے وہ اجنبی بن جائیں گے اجنبی بن گئے رشتے رشتے کہاں سے باقی رہ گئے تو اچھے اخلاق سے اور خدمت اور مدارات یہ کی جائے تو اجنبی بھی پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں اور اگر دیکھ ریکھ چھوڑ دی جائے تو اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں تو صلہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صلاۃ الرحم کے جس سے کہ رشتے داروں کے حقوق ادا کیے جائیں رشتہ داروں میں ظاہر بات ہے کہ ترتیب وہی رہے گی کہ جو جتنا قریب رشتہ دار ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جائے گا اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ والدین کا تذکرہ کہ والدین کی جس نے نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جو والدین کے حقوق ادا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے عمر میں برکت دیں گے اور اس کو بہترین آخرت میں تو اجرمی ملے گا دنیا میں بھی اس کو نعمتوں سے نوازیں گے تو والدین سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں میں جو جتنا قریب رشتہ دار ہوگا اس کا حق اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا اور ان حقوق کی ادائیگی کرنے میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ بتا دنیا ہی میں اس کا اجر اور ثباب اور برکت عطا فرماتے ہیں ولی فرمایا کہ ولی امین الفاظ رت الطاء الدیال اور جھوٹی قسم جو ہے وہ تو بستیوں کو تباہ کر دیتی ہے جھوٹی قسم تو یہاں الفاظرا کہا گیا جس کے معنی القاضبہ کے ہیں تو اس سے سوال یہ بات معلوم ہوئی کہ جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے مگر مراد کیا ہے یہاں کون سی قسم اصل میں قسموں کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت ایک تو کہا جاتا ہے یمین لغ یمین لغ تو ایسی قسم ہے کہ جو آدمی میں جو تکیہ کلام بنا لیا ہر بات میں ولہ و بس یہ کرتے رہنا اس کو کہتے ہیں یمین لگو اب کیا بھائی کیا ٹائم ہوا ولہ اس وقت پونے پونے بال ہو رہے ہیں ارے بھائی یہ تو کوئی قسم کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن تکیہ کلام ہے سمجھ میں آیا تھا بھائی کب آئے تھے ابھی آیا ہوں تو قسم کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ قسم تکیا کلام ہے تو بے وجہ بھی آدمی کے منہ سے ولہ بلّ یہ نکلتا رہنا اس کو کہتے ہیں یمین لو اور دوسری قسم یہ ہے کہ پیر کے تعلق سے آدمی کوئی قسم کھا کر ایک بات کہ, کہ یہ میں نے یہ کام کر لیا یا میں نے یہ کام نہیں کیا یہ ہے دوسری قسم اب دو صورتیں یا تو وہ سچی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو یمین صادقہ کہیں گے لیکن اگر وہ جھوٹ ہے اس کا نام ہے یمین کاضبہ جھوٹی قسم اسی کے بارے میں یہاں ذکر ہے لیکن اکتیسری قسم اور ہے اور وہ ہے کہ مستقبل کے بارے میں فیوچر کے بارے میں آدمی قسم کہا ہے کہ مثلاً میں فلاں آدمی کے گھر نہیں جاؤں گا یہ فلاں آدمی کے گھر جاؤں گا اس یمین کو اس قسم کو کہا جاتا ہے یمین ہے من عقیدہ من عقیدہ جہاں تک قرآن شریف میں دو قسموں کا ذکر ہے ایک یمین لغو کا اور دوسرے یمین مناقضہ کا کہ جہاں تک یمین لغو کا تعلق اللہ بالغ فی ایمان تو جو یمین لغو ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کا معاوضہ نہیں کریں گے تک یہ کلام ہے بس منہ سے بے وجہ نکلتا رہتا اس پر اللہ معاوضہ نہیں فرمائیں گے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو عادت ہی بنا لی جائے اچھا نہیں چھوڑ دینا چاہیے ولا کہ یو بما اقتم المان لیکن اللہ تم سے مواغضہ کرے گا ان قسموں پر کہ جس کے, جس کے ذریعے سے تم کسی کو یقین دلانا چاہتے ہو فیوچر کے بارے میں آئندہ ہم کو یہ کام کرنا ہے اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں اللہ اس میں معاوضہ کریں گے معاوضہ کریں گے مطلب کیا ہے اگر اس کے خلاف ہوا تو یہ گناہ ہے پھر میں فکفارتوں اتام و اشرت مِنْ مین او تُطْعِمُونَ ماتون اہلیکم او قسمت او تحریر اسی قسم پر کفارہ ہے جس کو یمین مناقضہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہا جائے کہ میں آج شام کو آپ کے گھر آؤں گا قسم کھا کر کہے اللہ کی قسم کھا کر کہے. تو اس کو جانا ہوگا چلا گیا ٹھیک ہے نہیں گیا تو قسم کے کھ... ٹوٹ گئی اور یہ گناہ کو اس نے کام کیا اس کو توبہ بھی مانگنی ہے تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جائے اور دنیا میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو کفارہ دینا ہے کفارہ کتنا ہے یہ تام معاشرتی مساکین دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور وہ بھی کیا من او ستی ماتون وہی درمیان درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو نہ تو کوئی اعلیٰ درجے کا کھانا پکانے کی ضرورت ہے جو آپ مہمانوں کے لیے تیار کرتے ہو نہ بالکل ایسا کہ جس کو کہتے ہیں کہ صاحب جو اپنے سے بےکار ہو گیا وہ غریبوں کو دے دو ایسا بھی نہیں دینا ان کو جو کھانا تم اپنے گھر میں روزمرہ معمول کے مطابق کھاتے ہو ویسا کھانا دس مسکینوں کو کھلایا جائے او قسمت یا ان کو کپڑے دیے جائیں کپڑوں میں بھی ہی ہوگا تو جس سے بدن ڈھک جائے تو اس طرح کے کپڑے دے دینے چاہیے اور او تحریر رقبہ یا غلام کا غلام کو آزاد کریں یہ ہے اس کا کفارہ یمین منعقد کا تو میں نے تین قسمیں بتائی ہی ہیں یمین کی ایک تو کہاں یمین لغو اور دوسری قسم یہ ہے کہ ماضی کے تعلق سے کوئی قسم کھائی جائے اور وہ سچی ہو یا پھر جھوٹی ہو اور تیسری قسم ہے کہ جو مستقبل کے بارے میں کھائے جائے جس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں یہاں جو ذکر کیا گیا وہ المین الفاجرہ کا ہے سر صاحب, صاحب جہاں تک اس کا تعلق ہے یمین فاجرہ میں یہ تو سبھی یہ بات کہتے ہیں کہ کفارہ نہیں ہے اگر کسی شخص نے کہا قسم کھا کر کے کہ میں کل ہی نیویارک سے آیا ہوں حالانکہ وہ جھوٹ ہے وہ کل نہیں آیا تو تو سب کہتے ہیں کہ کفارہ نہیں ہے مگر اس نے گناہ کیا ہے اب گناہ کیا ہے تب اس صورت میں اس کو اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے ورنہ اگر جھوٹی قسمیں ایسی چلتی رہیں تو پھر اس سے بستیاں تباہ ہو جائیں گی کیسے بستیاں تباہ ہوں گی اگر اس کو الاؤ کر دیا جائے اس کی اجازت دی جائے اور اس کا معاشرے میں اور سوسائٹی میں اس کا رواج ہو جائے تو ذرا سوچئے کہ آپ کوئی سامان خریدنے جائیں اور اس نے قسم کھا کر یہ کہہ دیا کہ یہ, یہ بخدا ہے اللہ کی قسم اور یہ تو اتنے کا ہے اور اتنا اچھا ہے اور اتنی اعلیٰ کوالٹی ہے آپ کو تجربہ نہیں ہے آپ نے تحقیق نہیں کی اس کی قسم پر اعتبار کر کے وہ چیز لیا ہے مگر وہ غلط ہے کتنا نقصان ہوا وہ ایک پہنی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اور ملینس آف ڈالر کا بھی نقصان ہوگا جیسے سامان ہے ویسے اس کے نقصان ہے قسم پر آپ نے اعتبار کر لیا یہ سلسلہ اگر اسی طرح چلتا رہے تو کتنی چیزیں جو ہیں آپ آ آ آ کتنی تباہیاں اور بربادیاں نہیں آئیں گی آخر کو تو اس لیے فرمایا کہ یمین فاجرہ جو ہے وہ بستیوں کو تباہ کر دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ الیمین الفاجرہ جو ہیں وہ اس کے معنی اور بتلاتے ہیں وہ یمین فاجرہ کہتے ہیں کہ آدمی بغیر نیت کے قسم کھائے اور یا پھر غصے کی حالت میں قسم کھائے وہ ہے ان, ان کے نزدیک مراد یمین فاجرہ سے وہ وہ آگے ایک جہاں تک غذب کا تعلق ہے غصے کی وہ آگے بھی آ رہی ہے لفظ وہاں میں بتلاؤں گا وہ فی روایت ان لئی سے شعیع ان آجل و ثواب ام منسلط ولی سعی عج اقوبۃمن البغی وقتیۃ الرحمی وقتی الرحمی ولی امین الفاظرت الدع الدی عرب علاقہ اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی بھی چیز کے جس کا ثواب سب سے زیادہ جلدی ملے وہ صلا رحمی سے بڑھ کر نہیں ہے تو صی رحمی رشتہ داروں کے عقوب ادا کرنا اور کوئی چیز ایسی کہ جس کا جلدی سے جلدی جس کی سزا ملے وہ بغاوت سے بڑھ کر اور قط رحم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں قطع رحم کے معنی کیا ہوئے رشتے داروں کو حقوق ادا نہ کرنا اس سے زیادہ کسی چیز کی بھی سزا اللہ سبحانہ و تعالی جلدی نہیں دیتے والیمین الفاجرہ اور یمین ف... فاجرہ جو ہیں وہ بستیوں کو تباہ ویران کر کے چھوڑتی ہے وہ فی روایت مامن عمر اللہ تعالیٰ فی بی آج ثواب میں صلاح الرحم وما من عمرن اوسی اللہ تعالی بی بی من الفاجرت الداء اللہ اور من من صلی اللہ تعالیٰ فی بی فی بی من مضمون ایک ہی ہے صرف الفاظ کا فرق اسے ترجمہ چھوڑ دیتا ہوں ابو حنیفہ عن محمد ابن زبیر ہو گیا جی وقت ابو حنیفہ عن محمد ابن زبیر الحنزلی عن الحسن عن عمران ابن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نظر فی معصیت اللہ تعالی یمین ابو حنیفہ محمد ابن زبیر الحنزلی سے اور وہ حسن سے حسن بصری اور وہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نظر نہیں ہے اسم والا کفارہ ہے یعنی کسی ایسے کام کی منت ماننا کہ جو گناہ کا کام جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ اس طرح نظر کرنا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں آدمی کو قتل کر دوں گا ظاہر ہے کہ یہ تو گنا ہے کسی کو قتل کرنا تو یہ اس کو کہا گیا کہ یہ اللہ کے گنا جو نافرمانی کا کام ہے اس کی نظر نہیں ہوگی مسئلہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایسی منت اگر مانی کسی نے گناہ کی کوئی بھی تو اس کو پورا کرنا تو سب کا اتفاق ہے کہ پورا نہ کیا جائے اور قسم کو توڑا جائے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کیونکہ وہ گناہ ہے اختلاف اس میں ہے کہ قسم توڑا قسم جب توڑے گا تو کفارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا امام شافر احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ لا نظر افیما سے نظر ہے ہی نہیں وہ جب منت ہی نہیں ہے تو اس کا کفارہ بھی نہیں امام ابو فر احمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ قسم توڑنی واجب ہے وہ منت پوری نہیں کرے اور کفارہ اس کا دینا ہوگا جو قسم کا کفارہ ہے جس کو میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں اس کے لئے یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کفارت ہو کفارت یمین یہ حدیث اس کی دلیل ہے امام ابو فر احمت اللہ علیہ کی اور امام شاہ فی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دلیل ہیں چونکہ فارتو، فارتو، کے الفاظ نہیں کال و جل لا اللہ في و قول الرجل لا واللہ ابو حنیفہ حماد سے اور وہ ابراہیم نقائی سے وہ اسود سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے قول کے بارے میں فی ایمان جو قرآن شریف کے جو آیت میں نے پچھلے ہفتے بھی پڑھ کے سنائی تھی کہ اس کے بارے میں میں نے سنا ہے تو سنا ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا تو نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ کسی آدمی کا کہنا ہے انہیں یمین لغو کس کو کہتے ہیں جس کا تذکرہ آیت میں ہے تو تاشہ کہتی ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے لا ولہ بلا واللہ تو جیسے میں نے کہا تھا کہ آدمیوں کا تقیہ کلام یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں واللہ واللہ اس طرح کرتے رہتے ہیں تو وہ یمین لغ کہلاتی ہے میں نے گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ قسم جو ہے وہ اگر گزشتہ کسی ایک بات پر قسم کھائی اور اس کی ایک صورت یہ ہو کہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو قسم کھا رہا ہوں وہ صحیح ہے مگر وہ صحیح نہیں ہوئی بعد میں پتہ چلا قسم غلط ہے اس قسم کو کہا جاتا ہے یمین غموس تو اس قسم کے بارے میں امام ابو حنیف احمد اللہ علیہ کا کہنا تو یہ ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے اور امام شافعی کا کہنا ہے کفارہ ہے اگر وہ بات, بات بات میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ قسم غلط ہو گئی ہے جس سے تعلق سے کھائی کی تو یمین غموس پر امام شافعی گفوارے کے قائل ہے امام ونیفق کفارے کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین کوئی نہیں ہے تو یہاں ہے یمین لغب کا ذکر جس کو میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ عادت کوئی آدمی ہر بات میں واللہ بلّہ اس طرح کرتا رہے تو وہ یمین لغب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسی قسم کا معاوضہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ قسم ہے ہی ننیت قسم کی ہے عادت ہے محمد عن نبی عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ فی قول اللہ عز و جل لا یو آخذکو باللغو فی ایمان مما لا یاقذ علی قلبہ حدیثا پورے عرفات سوئی ہیں جو پرشل حدیث کہیں البتہ آخر میں یہ ہے کہ لا واللہ بلا واللہ وہ کہے اور جو بات وہ کہہ رہا ہے اس میں اس کی دل سے کوئی نیت ہی نہ ہو کہ میں قسم کھا رہا ہوں بغیر نیت کے بس منہ سے ہر وقت نکلتا رہتا ہے ولہ تو یہ یمین لو ابو حنیفا عن نل قاسمان فلح سنیا ابو حنیفہ قاسم سے قاسم ابن عبد الرحمن جو عبد اللہ ابن مسعود کے پوتے ہوتے ہیں قاسم یہ ان سے روایت کرتے ہیں اما ونیفا اور وہ اپنے والد سے یعنی اب وہ عبد الرحمن سے اور وہ اپنے والد عبداللہ ابن مسود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی قسم کے اوپر حلف کسی بات کے اوپر حلف اٹھایا قسم کھائی اور پھر استثناء کر دیا سو اس کے واسطے وہ استثنا ہوگا کیا مطلب مطلب یہ ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں بخدا خدا کی قسم میں آج شام کو آپ کے گھر پہ آؤں گا انشاءاللہ اللہ وہ قسم نہیں ہوئی انشاءاللہ اللہ کہہ دینے سے استثنا ہو گیا استثنا کا مطلب ایگزمپشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں تو جب اللہ اگر چاہیں تو یہ کہہ دیا تو وہ قسم کہاں رہی قسم تو یہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا وہ بات الگ ہے انشاءاللہ ہر بات میں کہنا چاہیے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی اور کہا انشاءاللہ شاء تو پھر وہ قسم نہیں ہوگی مگر فوراً ہونا چاہیے اگر آرام سے ایک منٹ کے بعد دو منٹ کے بعد قسم کھائے گا ان اب اس کا اثر نہیں ہے بلکہ یہ کہ فوراً اگر کہا, ہوا کہا گیا تو انشاءاللہ اللہ تو اس صورت میں وہ استثناء اثر کر جائے گا ایگزمشن اور وہ قسم کو باطل کر دے گا قسم جو ہے نہیں رہے گی جب نہیں رہے گی تو پھر کفوارہ بھی نہیں آتا حماد ع نبی عن قاسم ابن عبدالرحمان ع نبی عن ابن مسود ان قال منحال فلا یمین وقال انشاء اللہ فقط استثنا حماد اپنے والد سے اور وہ قاسم اپنے عبدالرحمان یہ حماد جو ہیں اما بنیفا کے بیٹے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ امام بنیفا سے اور وہ عبدالرحمان سے اور وہ اپنے والد عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے قسم کھائی اور اس کے بعد کہہ دیا اس نے انشاءاللہ اللہ تو اس نے استثناء کر لیا ہے اپنی قسم میں لہذا وہ استثنا جو ہے مؤثر ہوگا کتاب الحدود حدود اصل میں حد کی جمع ہے حد کہتے ہیں جس کو آپ انگلش میں کہتے لمٹ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ ایسے قوانین ہم کو دیے ہیں جن کو یہ کہا گیا کہ یہ حدود ہیں جیسے وراثت کا قانون تو وراثت کے قانون میں کہ وہ قرآن شریف میں بتا کر کے فنا کا اتنا حصہ فنا کا اتنا حصہ اور اس کے بعد قاتل کا حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہے اور ذریعہ ہے کہ یہ حدود اللہ حدود کے سلسلے میں کہ جس نے اس لمٹ کو پار کیا پار کرنے کے معنی یہی ہوا کہ حکم کے خلاف ورزی کی تو اس نے اپنے،, اپنے پر ظلم کیا ہے حدود حد کی جمع ہے فقہ کی زبان میں حدود اصل میں ایسی سزاؤں کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن شریف نے متعین کی ہے کسی جرم کے اوپر ایسی سزاؤں کو حدود کہتے ہیں فقہ کی زمان میں ورنہ میں نے کہا کہ قرآن کے کے استعمال کے لحاظ سے وہ قوانین بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ حد استعمال کیا وہ سب قوانین جو ہیں وہ حدود ہو جائیں گی لیکن فقہ میں یہ ہے اور اگر ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا کو قرآن نے مقرر نہیں کیا مگر جرم ہے وہ جرم ہونا معلوم ہے حدیث سے قرآن سے مگر قرآن نے کوئی سزا مقرر نہیں کی ہے وہ سزا جب مقرر نہیں کی تو پھر وہ کیا ہوگا قاضی کی رائے پر ہوگا جج یا قاضی وہ سزا دے, دے گا اس جرم کی لیکن وہ سزا قرآن شریف کی مقرر کی ہوئی کسی سزا کے برابر یا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی مثلا مان لیجئے کہ چوری کی سزا کیا ہے کہ چور کی سزا کو قرآن نے بتلایا کہ فخیا ہوما اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو صاحب لیکن کتنے مال کے چوری پر اس کو نے بیان کیا کہ مال کا اطلاق جو ہے وہ جتنی مقدار پر ہو اتنے چوری پر ہاتھ کٹے گا یعنی کسی نے جو ہے اگر کسی کا ایک نکل اٹھا لیا تو اس پہ ہاتھ کاٹ دیں گے یہ یعنی نہیں ہوگا بلکہ مال کا اطلاق جو ہوتا ہے اسی واسطے اس زمانے میں دس درہم آج کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک پچیس تیس ڈالر تو پچیس تیس ڈالر کا مال اگر کسی نے چوری کیا تو یہ مال ہے لہذا اس پر ہاتھ کٹے گا یہ تو ہوئی قرآن کی مقرر کی ہوئی سزا اس کو حد کہیں گے لیکن اگر کسی شخص نے اتنا مال نہیں چوری کیا مگر دس ڈالر کسی کو اٹھا لیے پانچ ڈالر اٹھا لیے یہ اور جو جرائم مثلا زنا کی سزا جو بھی ہے تو زینا کی ایک تعریف ہے جب وہ زینا پایا جائے گا ثابت ہو جائے گا تو اس کے لیے سزا قرآن نے جو مقرر کی ہے وہ دی جائے گی لیکن اگر زنا نہیں ہوا اور بے حیائی کی اور چیزیں ہو گئی اس سے پہلے تو یہ تھوڑی اس کو چھوڑ دیں گے قاضی کی رائے پر ہوگا کہ قاضی اس کی سزا دے مگر وہ سزا جو ہے وہ قرآن کی مقرر کی ہوئی سزا سے کم رہے گی اس لیے کہ زنا کی سزا مثلاً 100 کوڑے مارنا ہے تو اب اگر زنا نہیں پایا گیا ہے زنا سے کم درجے کی برائی ہوئی ہے تو پھر اس کی سزا کوڑوں سے اگر دینی بھی ہے پچاس کوڑے ہوں گے ساٹھ ہوں گے تیس ہوں گے چالیس ہوں گے لیکن سو کوڑے نہیں ہوں گے اس لیے کہ وہ قرآن نے سزا مقرر کر دیئے ہے کی اور زینا پایا نہیں جا اس سے کم درجے کی پہ کم ہونی چاہیے اس کو فقہ کی زبان میں تعزیر کہتے ہیں تعزیر وہ سزائیں جو قاضی کی رائے پر ہیں اور حدود وہ سزائیں جو قرآن نے مقرر کر دی ہے صاحب ابو حنیفہ عن مسلم عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کرح لکم الخمر والمیسر والمزمار والقوبہ ابو حنیفہ مسلم ابن عمران سے اور وہ سعید ابن جبیر رضی اللہ سے اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے تم ناپسندیدہ قرار دیا ہے تمہارے لیے شراب کو اور جوا لاٹری اس سب اس میں المیسر کے اندر آتی ہے کیونکہ عربی عربی میں قرآن کے اس المیسر کو فقہ میں القمار کہتے ہیں اور قیمار وہی ہے جس کو جوا اور سٹا اور لاٹری کہتے ہیں اسی طرح سے المزمار مزمار جو ہے وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا بربت سارنگی یہ اس طرح کی چیز ہے اس کا مطلب ہوا کہ میوزیکل انسٹرومینٹس جو ہیں یہ المزمار میں آئیں گے اور ولکبا الکوبا جو ہے اس کے بارے میں با فقہ کا کہنا یہ کہ الکوبا سے مراد ہے یہ شطرنج ہوتی ہے جو کھیلتے ہیں شطرنج وہ اس طرح ان چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دیا مطلب یہ کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں ان سے بچنا چاہیے امام حنیفہ ان کو الحدود کے اندر لا رہے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ بہت ہی گناہ کی چیزیں ہیں یہ ابو حنیفہ ان یاحیہ ان ابن مسعود قالاء ببن اخن لہو فکتا سمرک و دلہ فکالد ہوا نہیں چل رہا شیخ آباب رحمان و اللہ ابن كنت ولہ ما احسنت ادبه صغيرا ولا سترته کبیرن قال ثم انا يحدثنا فقال ان اول حد اقيم في اسلامی لسارق صلی اللہ علیہ وسلم فلما قامت علی وسلم بعض جلسائه يا رسول الله لكأن هذا قد اشتد عليك فقال وما يمنعني أن يشتد علي أن تكونوا أعوان الشياطين على أقيكم قالوا فلولا خليت سبيله قال أفلا كان هذا قبل أن تعطوني به فإن الإمام إذا انتهى إليه حد حد فليس ينبغي لو, إذا انتهى إليه حد فليس ينبغي لو أن يوطله قال ثم تلا وليعفو وليصفحو پڑھ ابو حنیفہ یحییٰ ابن مس... سے روایت کرتے ہیں یہ ابن عبداللہ ابن حارث یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص اپنے بھائی کے بیٹے کو لے کر آیا اس حالت میں کہ وہ بھائی کا بیٹا جو تھا وہ نشے میں تھا نشوان نشے کی حالت میں تھا اور اس کی عقل بالکل غائب تھی سارے نشے میں تو عقل سے کام کام بات کر رہا ہوگا عقل غائب تھی اس کی تو کہتے ہیں کہ حکم دیا کہ اس کو قید کر دیا جائے چنا اس کو قید کر دیا گیا مطلب یہ کہ اس کو رکھ لیا جانے نہیں دیا گیا یہاں تک کہ جب اس سے صحت ہو گئی اور اس نشے سے اس کو یہ فاقہ ہوا نشہ اتر گیا تب انہوں نے کوڑا منگوایا اور کوڑا منگوا کر کے اس کوڑے کے جو آگے پھننے، وہ لٹکے ہوئے تھے جس کو کہتے ہیں پندنے سے جس میں گرہیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ انہوں نے کاٹ دی کیونکہ okay, وہ گرہ والی جو پندنے ہوں گے وہ پڑیں گے تو وہ تو زخم پہلے کر دیں گے پہلے کوڑے کے اندر وہ, وہ کاٹ دیا تو خالی چمڑے کا فیتا جو تھا بیلٹ سیدھی سیدھی وہ انہوں نے جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے مارنے والے کو بلایا جلات کو اور اس سے کہا کہ یہ اس کے بدن کے اوپر کوڑے مارو اور اپنا ہاتھ اٹھا کر مارو لیکن اتنا مت اٹھانا کہ جس سے کہ تمہاری بغل جو ہے وہ نظر آنے لگ جائے مطلب یہ کہ نہ تو پوری طاقت سے مارو اور نہ بالکل ایسے ہی کہ ہلک ہلکے ہلکے وہیں سے مارتے ہو ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا ہے مطلب یہ کہ درمیانی مار ہونی چاہیے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور اس کے بعد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان مار کو خود ہی شمار کرنا شروع کیا جب اسی کوڑے ہو گئے اس کے بعد انہوں نے اس کا راستہ چھوڑا کے جا تو وہ بوڑھا آدمی جو, جو لے کر آیا تھا وہ اپنے بھتیجے کو اس نے کہا کہ ابو ابد الرحمان ابو عبد الرحمان ابو عبد الرحمان عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے کیونکہ ان, بیٹے، ان کے بیٹے کا نام عبد الرحمان پچھلی روایت میں گزر چکا ہے اس نے کہا کہ بخدا یہ میرا بھتیجا ہے اور میرے کوئی اولاد ہی نہیں ہے اس کے سوا میں اس کو اپنے بیٹے کی طرح رکھتا ہوں تو تم نے اس کے کوڑے مارے میرے بیٹے کے تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ایسا چیچا جو ہے وہ کتنا برا ہے کہ یتیم کا والی بنے سرپرست بنے اور اس کو اچھا نہ ادب سکھلائے چھوٹے جب عمر تھی اس وقت اور جب بڑا ہو کر اس نے جرم کیا تو اس کے ایپ کو چھپایا نہیں جب عیب کیا تھا تو, تو لایا کیوں تھا یہاں میرے پاس یہ مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ نہیں لائے تو تمہارے ہاتھ میں تھا اب جب لے آئے تو تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اس کو سزا نہ دوں یہ کیا بات ہوئی تو تم برے ہوئے میں برا نہیں ہوں برے تم ہوئے کہ جب چھوٹا تھا تو ادب نہیں سکھلا ہے اور بڑا ہوا تو اس کے ایپ کو نہیں چھپا رہے یہ ایک اصول معلوم ہوا آج ہم لوگوں کی حالت کیا ہے یہ تو ہے بھائی تو جب تک چھوٹے ہیں لاٹ پیار میں اس کے ہر نخرے بچے کے برداشت کرتے ہیں جو بھی کام وہ کرتا چلا جائے بگڑتے بگڑتے بگڑتے اب وہ بڑا ہونے کے بعد جن چیزوں کا آدھی اس میں کچھ اور چار اپنی طرف سے ہاشی بڑھا کر کے اور برائیاں کرتا اب اس کے بعد وہ آگے کہتا ہوں صاحب ذرا دعا کر دیجیے ذرا نصیحت کر دیجیے کوئی دے دیجیے ٹھیک ہو جائے اب کہاں سے ٹھیک ہوگا میاں اب آ کر تم اس کا ایپ کھول لے جب چھوٹا تھا تو ادب سکھلانا چاہیے تھا بڑا ہو تو اس کا ایپ کھولنے کا مطلب کیا ہوگا اس کو پتا چلے گا کہ میرا بابا میرا چیچا میرا تایا جو ہے میری برائیاں دوسروں سے کہتا پھرتا ہے وہ اور سرکش ہوگا سمجھ میں تو اس چھوٹے پن میں ادب سکھلانا چاہیے جب اس کی عادت ہوتی ہے تو بڑا ہو کر وہی وہ کام کرنے لگتا ہے انسان اس کے بعد انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی کس نے عبد ابن مسعد نے اور انہوں نے کہا کہ پہلی حد اسلام میں جو قائم کی گئی وہ ایک چور کی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جب اس پر بئینہ قائم ہو گیا یعنی مطلب یہ ہے کہ ثبوت اور وٹنس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ چور ہے اس نے چوری کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو جب اس کو لے, جا لے جانے لگے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ افسردہ ہو رہا تھا یعنی مطلب کیا ہوا یعنی افسوس کا اثر آپ کے چہرے پر تھا کہیں کہ افسوس ہو رہا تھا کہ ایک آدمی کو کہ ہاتھ کٹنے کی سزا دی جا رہی ہے حالانکہ آپ خود حکم دے رہے ہیں مگر یہ کہ آپ کے چہرے پر اس کا اثر ہوا تو اس کے بعد بعد نے آرد کیا جو آپ کے مجلس میں حاضر تھے یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر یہ فیصلہ جو آپ نے دیا ہے اور اس کو سزا دیا جانا یہ آپ کے اوپر بڑی سخت گزر رہی ہے آپ نے فرمایا مجھ پر اس کی سختی کیوں نہ ہوگی آ, اس بات کی اچھا آپ, آپ نے اس کا تھوڑا سا رخ بھی بدلا یعنی صرف سزا ہی کی سختی میرے اوپر نہیں ہے بلکہ سختی اس بات کی ہے کہ تم جو ہے اپنے شیاتی کے مددگار ہو گئے اپنے بھائی کے مقابلے پر کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس نے چوری کی تھی تو تم اس کو نصیحت کرتے اس سے توحبہ منگواتے اس کا ایپ کو چھپاتے تم نے یہ سارا کام کیے بغیر شیطان کے مدد کی ہے کیا شیطان کی مدد ہوئی اس کو پکڑ کے لیا ہے سدا دلانے کے واسطے بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ شیطان کی مدد کیسے ہوئی اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہمدرد نہیں ہوتا کسی کا اس, اس بات کو ذہن میں رکھی شیطان نہ کسی کی عزت چاہتا ہے نہ کسی کی خیریت چاہتا ہے شیطان تو بدخا ہے تو پہلے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ ڈالے گا دل میں گنا کرو اب گنا کر کے اگر چھپا رہ گیا اور اس کا عیب نہیں کھلا یا اس کو اس کی سزا نہ ملی وہ بدنام نہ ہوا معاشرے سوسائٹی میں اس پر گالیاں نہیں پڑیں تو شیطان کو تو کوئی خوشی نہیں ہوگی یہ کیا فائدہ ہوا میں گناہ کرا کے گناہ کرائیں تو کچھ مذہبی تو آنا چاہیے اس پر تو شیطان کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ جس آدمی سے جرم کرایا ہے اس کا جرم لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اس جرم کی دنیا میں اس کو سزا ملنی چاہیے گالیاں پڑیں ہر طریقے دو طریقے ہو لوگ لان تان کریں اور اسی طرح سے وہ کورٹ میں جائے اس کو سزا ملے اب شیطان خوش ہوا ہے کہ ہاں ہاں اب ٹھیک ہوئی بات آپ نے فرمایا کہ تم سب کے سب جو ہیں اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کے مددگار بنے ہو۔ تو ایک طرف تو اس, اس, اس نے جرم کیا اس نے بھی شیطان کی مدد کی اور تم نے جو ہے اس کے ایپ کو چھپانا اور اس کے توبہ کی نصیحت کرنے کی بجائے تم لے کر آئے میرے پاس تو پھر یہ بھی شیطان کی مدد ہوئی اس کے بعد آپ نے فرمایا کیوں ایسا نہ ہوا کہ میرے لانے سے پہلے تم اس سے بات چیت کرتے فائنل امام فرمایا کہ جب امام مطلب یہ کہ امیر ہو بادشاہ ہو قاضی ہو جو بھی ہے اس, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیضل فرمانے والے تھے تو امام اپنے لیے اپنے لیے نہیں بلکہ یہ کہ میری جگہ جو بھی ہوگا فرمایا جب اس کے پاس کوئی جرم قابل سزا قابل حد پہنچ جائے گی تو پھر اس کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ پھر وہ اس سزا کو جو ہے وہ مطلب یہ کہ ساخت کر دے یہ اس کے لیے اختیار کی بات نہیں ہے اس کے بعد آپ نے قرآن شریف کی تلاوت فرمائی اور قرآن شریف کی آیت کی اور ولی آفو ولی لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر در کریں تو مطلب یہ ہے کہ قاضی کی کورٹ میں لے جانے سے پہلے مجرم کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو نصیحت کریں اور اس کے جو اس نے ایسے نقصان دینے والا کام کیا ہے اس کو معاف کریں تو وہ اچھا ہے لیکن جب کورٹ میں پہنچ گیا تو قاضی کا کام تو سزا ہی دینے گا۔ وفی عن ابن مسعود ان رجلا اتا بابن اخن لہو سکران فقال ترتروہ مضمروح و مضمروح وسطن کہ فوجد منہ ریحہ شرابن فامر اب فلما صحا دب و داب صوتین فہمر فقوت عنبن مسعود قال ان اول حد عقیم فل اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قطیہ بارقین فہمر فقوت یدہ فلم تلق نوضر اللہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کا نما في وضی ارماد فقال يا رسول الله كأنه شق عليك فقال ألا يشق علي أن تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم قالوا فلا ندعوه قال أفلا كان هذا قبل أن يؤتي به وإن الإمام إذا رفع, إذا رفع إليه الهد لے کر آیا نشے کی حالت میں کہ بھتیجا نشے میں تھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے گورنر تھے کوفے کے علاقے کے تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کے زمانے میں تو یہ اس وقت کا واقعہ ہوگا کہ گورنر تھے تو لہذا ان کے پاس کیس لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس حرکت دو جھنجوڑو اور اس کو ہلاؤ مطلب یہ ہے کہ اس کے نشہ دیکھو کہ ہلکا سا ہے یا زیادہ ہے وستن کہہ ہو اور اسی طرح سے اس کے منہ کو بھی سونگھو کہ اس میں سے بو آ رہی کہ نہیں آ رہی فوجدو منہ رہی ہا شرابن تو لوگوں نے اس کے منہ کو سونگا تو اس میں سے شراب کی بو آ رہی تھی سامر ابھی تو انہوں نے حکم دیا کہ اس کو مقیت کر کے رکھو روک کے رکھو جب فلما سا جب اس کو ہوش آ گیا اور اس کا نشہ اتر گیا داڑا بھی اس کو بلایا اور کوڑا بھی منگوایا اور اس کو حکم دیا فوقتیا ثمرات حکم دیا انہوں نے کہ اس کے کوڑے کے جو فندے ہیں وہ کاٹ دیے جائیں اور پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ اس چمڑے کو جو ہے کوڑے کا اس کو بھی تھوڑا نرم کر دیا جائے وہ حدیث سابق اس کے بعد جو پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے وہ پورا مضمون اس میں آیا کہ اس کو کوڑے مارو تو اس طرح مارو وہ اور اس کو اسی کوڑے مارے گئے اور ایک روایت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ ہے انہوں نے کہا کہ پہلی حد جو اسلام میں نافذ کی گئی قائم کی گئی وہ اس طرح تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چور لایا گیا آپ نے اس کا حکم دیا تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا جب اس کو اس کے لئے ہاتھ کاٹنے کے لئے لے جایا جانے لگا تو نبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے راکھ مل دی گئی ہو یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ آپ کو بہت غم ہو رہا تھا افسوس ہو رہا تھا اس کے ہاتھ کے کاٹے جانے کا تو لوگوں نے کسی نے کہا یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ پر بہت بھاری ہو رہا ہے اس کا ہاتھ کا, کا کاٹا جانا تو آپ نے فرمایا کیوں نہ مجھ پر بھاری ہو یہ بات کہ تم مددگار بنے ہو شیتان کے اپنے بھائی کے مقابلے میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں کہ شیطان کا مقصد تو کسی کی اصلاح کرنا نہیں ہے اور نہ کسی کو نیک نام کرنا ہے تو اب یہ کہ اسی کے بقاعد شراب پی اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اچھی طرح سے رسوائی ہو سزا ملے تو سزا ملنے سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی یہ اچھا ہوا کیونکہ دشمن ہے وہ یہ فرمایا کہ تم شیطان کے مددگار ہوئے اپنے بھائی کے مقابلے میں تو لوگوں نے کہا کہ پھر ہم کیا چھوڑنا دیں اس کو جب یہ بات ہے تو ہم اس کو سزا نہ دیں ہاتھ کاٹنے کی چھوڑ دیتے ہیں اگر شیطان کا اس میں فائدہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیوں یہ پہلے میرے پاس لائے جانے سے پہلے کیوں نہ کر لیا یہ کام لیکن جب امام جو ہے جب اس کے پاس سزا کا مقدمہ لایا جائے تو پھر اس کے لئے کسی طرح مناسب نہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ سزا کو نافذ کرے پھر آپ نے قرآن شریف کی عیسایہ کی سراوت فرمائی ولی آفو ولی لوگوں چاہیے کہ معاف کر دیا کریں اور درگزر کیا کریں تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو شراب کا نشہ جو شراب اتنی پیوی ہو جس پر یہ حد لگائی جائے کہ اس سے نشہ آ جائے یہ الگ بات ہے کہ ما اکثر کثیر ہوں فقری جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے لیکن یہ حرام ہونا تو ایک الگ چیز ہے مگر یہ بات ہے کہ حد کوڑوں کی حد اور سزا اس وقت لگے گی جب نشہ اچھی طرح سے شراب پینے کا کسی انسان پر چڑھ جائے نمبر ایک تو یہ مسئلہ نکلا نمبر دو یہ ہے کہ محض ایسا نہیں کہ قاضی کی عدالت میں کسی کو لایا جائے کہ صاحب اس نے شراب پی ہے بلکہ یہ کہ اس کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ واقعات شراب اس نے پی بھی ہے کہ نہیں پی ہے اگر تازہ تازہ پیے ہوا آیا ہے تو اس کے منہ کو سونگنا اس کو ہلانا جلانا تاکہ معلوم ہو جائے کہ واقعتا نشا اس کا ہے کہ نہیں ہے اور اگر پہلے سے پی ہوئی تھی اب نہیں ہے تو پھر اس کے اچھے گواہ ملنے چاہیے پورے طور پر ثابت ہو جائے کہ واقعتاً یہ مجرم میں ہے تب اس کو وہ سزا دی جائے ورنہ یہ نہیں کہ ذرا سنا اور فوراً کوڑوں کی سزا دے دی جائے نمبر 3 یہ کہ جو میں نے پچھلے ہفتے بھی حدیث جب آئی تھی جب بتلایا تھا کہ کوڑے مارنا بھی درمیانی اس سے ہونا چاہیے نہ تو اتنا ہلکے ہلکے کہ پتہ ہی نہ چلے بدن کو کہ کوڑے لگ بھی رہے کہ نہیں لگے اور نہ اتنی طاقت کے ساتھ کہ ایک ہی کوڑا مارے تو اس کی کھال اتر جائے یہ میں نہیں بلکہ درمیانی مار ہونی چاہیے چوتھی بات یہ ہے کہ پچھلی حدیث میں گزر چکی ہے کہ جلد کا لفظ آیا تھا کہ اس کی جلد پر کوڑے مارو اس کے معنی یہ نہیں اس کے معنی یہ ہے کہ کپڑے پہن کر کے نہیں تو اگر کپڑے پہن کرو تو اچھے خاصے موٹے کپڑے پہن کے کوئی چلا جائے کہ مار دو کوڑے بلکہ یہ کہ کپڑے اتار کر ننگی پیٹ پر مارے جائیں گے تو یہ بھی اس حدیث سے مسئلہ نکلا تاکہ اس کو اس کا احساس ہو پانچویں بات یہ ہے کہ سزا جب دی جائے جب اگر نشہ ہے تو نشہ اتر جانا چاہیے کیونکہ نشے کی حالت میں اگر اس کو سزا دی گئی تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے مقصد تو اس کو تمبی کرنا ہے تاکہ وہ آئندہ اس سزا کی شدت کو دیکھ کر پھر آئندہ وہ حرکت نہ کرے نشے میں مارا تو اسے پتہ ہی نہیں چلا جب نشہ اترا تو ٹھیک ٹھاک تھا تو اس لیے نشہ اترنے کا انتظار ہونا چاہیے تاکہ اس سزا کا اس کو احساس ہو یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ حدیثوں سے نکل کے آ رہے ہیں بابن فیما یقطاؤ فی, فی الید اس میں یہ ہے کہ ہاتھ کے کاٹنے کی سزا کتنے مال کے اوپر ملے گی ہے چوری پر ملے گی وہ مسئلہ اس میں آ رہا ہے ابو حنیفہ عن القاسم عن ابی عن اب کال قانتاد رسول اللہ عہد رسول اللہ صلی اللہ وسلم فی عصرت رحم وہ فی روایت ان انما کان او فی عصرتی تراہما ابو حنیفہ قاسم سے اور وہ اپنے والد سے جن کا نام عبدالرحمان ہے اور وہ اپنے والد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ کاٹا جاتا تھا دس درہم کے چوری میں اور ایک روایت میں ہے کہ جو کاٹنا تھا دس درم کی چوری میں مسئلہ اصل میں اختلافی ہے فہمان ہے امام شافعی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ تو اس طرف گئے ہیں کہ منیمم مقدار جو ہے کہ جس پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے کہ جس اس میں چوری کی ہے وہ اس کی منیمم کم سے کم مقدار مالیت کی کیا ہونی چاہیے تو امام مالک امام شافعی کا مسئلہ یہ ہے کہ تین دن یا چوتھائی دینار دینار کا ون فورتھ اشرفی جو ہے سونے کی اس کا ون فورتھ ہو یا تین دنم ہیں تو کم سے کم اتنی مقدار کی اگر مالیت ہے اور یا اس سے زیادہ تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس سے کم ہے تو نہیں کاٹا جائے گا یہ امام کافی امام مالک کا مطلب امام ابوانی فرحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہی ہے جو روایت آئی کم سے کم مقدار اس کی جو ہے وہ دس درہم ہونی چاہیے دس درہم سے کم ہے تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اصل میں امام شافی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام جو ہیں ان کے سامنے ہیں وہ روایت کہ جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے بخاری مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا, کا،, کا،, کا،, کا،, کا،, کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محجن کے مجن مجن مجن, مجن کے کاٹنے پر اور مجن جو ہے وہ اس کے لیے وہاں لفظ آ رہا ہے وہ سمن سلاستراہ <دَرَحِم> مجن جو ہے وہ اصل میں ڈول کو کہتے ہیں پانی نکالنے کا جو ڈول ہے کنویں سے اس کو مجن کہا جاتا ہے تو اس میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ اس کی قیمت تین دیہ تھی یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس کو امام شافی امام مالک نے لیا ہے امام ابو عنیفر رحمتہ اللہ علیہ جو ہیں وہ ایک تو یہی روایت سامنے ہے عبداللہ ابن مسعود کی جس میں دس درم کا مسئلہ ہے دوسرا یہ کہ یہ روایت صرف عبداللہ ابن مسودی کی نہیں ہے بلکہ یہ کہ اور بھی صحابہ سے یہ روایت آ رہی ہے ابو داود میں ہے نسائی میں ہے اور سننے پہ میں ہے روایتیں مختلف جگہ مختلف صحابہ سے نقل ہیں جس میں دس درم کا لفظ آ رہا ہے اب اس سے زیادہ سے زیادہ جو چیز نکلی وہ یہ کہ بھائی اختلاف ہے روایتوں میں کچھ روایتوں میں دس دنوں کی بات ہے کچھ روایتوں میں تین دنوں کی بات تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک اختلاف روایت کی وجہ سے مسئلہ صبح والا ہو جائے مقدار کے معاملے میں تو دیکھنا یہ ہے کہ حدود اور سزاؤں میں صبح کا فائدہ کس کو پہنچنا چاہیے کیونکہ یہ قاعدہ یہ ہے کہ جب مقدمہ عدالت میں جائے کیس عدالت میں جائے تو شبہ کا فائدہ مدعا آلے کو پہنچتا ہے ڈیفینڈنٹ کو سمجھو نا نہیں بات یہ بہت پرنسپل ہے میں کورٹ کا بتا رہا ہوں کہ اسلامی لا یہ کہتا ہے کہ جو اگر مقدمہ پیش کیا گیا کیس لایا گیا اور اس کیس میں کوئی شبہ پیدا ہو گیا چاہے وٹنس کے اندر شبہ ہوا یا کیس تو اس کا فائدہ مدعا آلے کو ڈیفینڈنٹ کو پہنچے گا تو اب یہ جب یہ مشتبہ ہو گیا تو مشتبہ ہونے میں یہ ہے سزاؤں کا معاملہ تو زیادہ زیادہ مقدار کو رکھیں گے کم مقدار کو نہیں رکھیں گے یہی امام بنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کہ روایت بھی ہے اور سر یہ کہ اس اختراف سے فائدہ اسی کو پہنچنا چاہیے جس کو سزا دی جا رہی ہے تو تصدیم بارہ حنفی اور امام احمد اپنے حنبل کا بھی مسئلہ امام بنیفہ کے مطابق ہے تو دو امام اس طرف ہیں دو امام اس طرف باب در الحدود یعنی جو سزائیں ہیں ان کو ان, ان کو ہٹانا یا اس کو دفاع کرنا یا اس سے بچانا یہ مراد ہے ابو حنیفہ ان مقصد ان ابن عباس قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادر الاحدود بے شبہت ابو حنیفہ مقصم سے روایت کرتے ہیں عبد ابن عباس سے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدود کو سزاؤں کو ختم کر دو شبحات کی وجہ سے اگر صبح پیدا ہو جائے کیس میں تو پھر سزا دی جائے یعنی حدود وہ جو, جو قرآن نے سزائیں مقرر کی ہیں چور کو لایا گیا لیکن جو مقدمہ پیش کیا گیا اس میں وہ صبح پیدا ہو گیا اس میں اب یہ نہیں ہوگا کہ بھئی صبح تو ہے مگر یہ کہ چور کو نہیں چھوڑیں گے اس کو پوری سزا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے نہیں ہوگا اسی طرح زینا کی سزا ہو یا چور یا کیا نام ہے سیلاب کی ہو شبہد کا فائدہ پہنچنا چاہیے کہ سزائیں پھر ہٹا دی جائیں ہاں اگر کاضی سمجھ رہا ہے کہ یہ صبح تو پیدا ہو گیا مگر یہ کہ آہ, آہ, क्या, क्या, جر, مجرم تو ہے کسی نہ کسی چیز کا تو وہ کوئی اور سزا دے سکتا ہے مثال کے طور پر کہہ دے کہ بھائی تین مہینے کے بعد سے اس کو جیل میں ڈال دو یہ, سار, یہ سب ہو سکتا ہے لیکن وہ سزا جو قرآن نے مقرر کی ہے وہ نئی نافذ ہوگی شبہات کی صورت میں تو سزاؤں کو ہٹا دو سبحات کی وجہ سے ابو حنیفہ ضنا کی سزا کا مسئلہ آ رہا ہے ابو حنیفہ ان ابن ان ابنی بریدہ ان ابی اناض ابنا مالک عطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الاخر قد قدنا فاقم علیہ الحد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آتاه الثانية فقال له مصر ذلك ثم آتاه الثالثة فقال له مصر ذلك ثم آتاه الرابعة فقال ان الآخر قد ذنا فاقم عليه الهب فسأله عن أصحابه أصحابه أتنكرون من عقله قالوا لا قال انطلقوا بي فردموه قال فانطلق به فرجم بالهجارة فلما ابطع عليه القتل انصرف الى مكان كثير الحجار فقام فيه فأتاه المسلمون فرجموه بالهجارة حتى قتلوه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لا خليتم فبيله فاقتلف الناس فيه فقال قائل هذا معذ أهلك نفسه وقال قائل أنا أرجو أن يكون توبة, توبة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تاب توبة لو تابها فئام من الناس لقبل منهم فلما بلغ ذلك قوما طمعوا فيه فسألوه ما يصنعوا يصنع بجسده بجسد قال اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الكفن والصلاة عليه والدفن قال فانطلق به اصحابه فصلوه ابو حنیفہ القمہ بن مرسب سے اور وہ سلیمان ابن برعیدہ السلمی سے اور وہ اپنے والد برعیدہ سے روایت کرتے ہیں کہ معذض ابن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کہ ان الاخر آخر کا مطلب یہ ہوا کہ جو یعنی خیر سے محر یعنی خیر سے دور ہو جانے والا یہ آدمی اپنے بارے میں کہا کہ یہ خیر سے دور ہونے والا جو اس نے ذنا کر لیا ہے تو آپ اس پر سزا کو نافذ کر دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے منہ پھیر لیا فرد آپ نے اس کو لوٹا دیا پھر وہ دوسری مرتبہ پھر آیا اور کون مائز آئے اور آ کر کہا وہی بات جو پہلے کہی تھی پھر آپ نے اس کو لوٹا دیا پھر تیسری مرتبہ آپ کے پاس آئے اور اس نے اس انہوں نے اسی طرح کہا جیسے پہلے کہا تھا پھر چوتھی مرتبہ پھر آئے اور کہا کہ یہ خیر سے محروم جو ہے اس نے ذنا کیا ہے اس پر سزا کو نافذ کر دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اس کے ساتھیوں سے دوستوں سے پوچھا کیا تم اس کے عقل مندی اس کے عقل اور شور کا انکار کرتے ہو یعنی کیا مطلب کیا یہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو عقل مند آدمی ہے پاگل نہیں ہے صاحب نے فرمایا تو لے جاؤ اس کو اور اس کو رجم کرو رجم کے معنی آتے ہیں پتھریا مار مار کر کے کسی کو ہلاک کر دینا یہ رجم کی سزا ہے اصل میں دو سزائیں ہیں ایک سزا کا ذکر تو قرآن شریف میں موجود ہے اژان یا تو وزانی فجردوک الباحدین میں نمامی یا تجلتا ذنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت ان میں سے ہر ایک کو سو کروڑوں کی سزا دی جائے یہ تو قرآن شریف میں سورہ انور کے اندر موجود ہے یہاں ہے یہ رجم کا مسئلہ تو اس کو کنکنیاں مار کر ہلاک کرنے کا یہ سزا ہے کس کی یہ جو شادی شدہ مرد ہو تو اس کو سزا یا شادی شدہ عورت ہو تو سزا اس کو سنسار کرنے کی دی جائے گی کوڑوں کی نہیں وہ سزا پھر کس کو ملے گی جو شادی شدہ نہیں ہے جو بھی نہیں ہوگا اس کو کوڑوں کی سزا ہوگی شادی شدہ ہیں تو اس کو سزا ملے گی کہاں کی سنسار کی تو ایک تو یہ روایت ہے اور یہ روایتیں جو ہیں سنسار کیے جانے کی خود مائز اسلامی والی یہ بہت کتابوں کے اندر ہے حدیث کی اس بات سے اتنی روایتیں اس کی آ رہی ہیں مختلف صحابہ سے یہ تواتر کے درجے میں پہنچ گئی اور تواتر متواتر حدیث جو ہوتی ہے وہ آ, او, کیا نام ہے اس کے او, یوں کہا جائے گا کہ وہ نص قطعی بن جاتی جب نص قطر بن گئی تو وہ ایسا ہو گیا قرآن شریف قرآن شریف جو ہے وہ بھی تو روایت ہے اور وہ متواتر ہے متواتر ہے تو اس کا منقر کافر ہو جاتا ہے تو حدیث اگر متواتر ہو تو اس کا درجہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے اپنے حکم کے لحاظ سے کہ جیسے قرآن شریف کی آیت سے جو حکم نکل رہا ہے اس کا جو درجہ ہوگا فرق اگر ہے تو الفاظ کا ہے رب حدیث کے اندر الفاظ نبی کے ہیں یا صحابی نے اگر واقع نقل کیا تو اس کے ہیں اور قرآن شریف کے اندر الفاظ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں یہ فرق تو ہے لیکن جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے جو مفہوم ہے وہ مفہوم دونوں کا ایک ہی جیسا ہوگا جو قرآن سے مسئلہ نکل رہا ہے یا حدیث متواتر سے مسئلہ نکل رہا ہے کیونکہ دونوں بھی متواتر ہیں تو یہ رجم کی سزا جو ہے متواتر آدھی سے متبادر سے نکلتی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو سنسار کرو راوی کہتے ہیں بریدہ کہ ان کو لے جایا گیا اور ان کو سنسار کیا گیا جب ان کے جان نکلنے میں دیر ہونے لگی تو وہ وہاں سے ہٹ کر کے اور ایک ایسی جگہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں زیادہ پتھر تھے معلوم آپ پہلے تو ان کو لے جائے گا ایک ایسی جگہ جو صاف میدان تھا وہاں کھڑے رہے تو وہ پتھر والی جگہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ یہاں جلدی میری جان نکل جائے فقام افیع وہاں جا کے کھڑے ہوئے تو مسلمان نے وہاں بھی جا کر ان کو پکڑا اور پتھر مارے مار مار مار اتنے یہاں تک کہ وہ قتل ہو, ہو. ان کی جان نکل گئی مر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا جب وہ وہاں سے بھاگ کیا تھا تو فال کیوں, تو, تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہ دیا سبھی جہاں ایک جگہ کھڑے ہو کر مارا جا رہا تھا وہ مارتے رہتے جب وہاں سے بھاگ کڑا ہوا تم ہی کیوں پیچھے باگے اس کے چھوڑ دیتے اس کو تو اب لوگوں میں اختلاف ہوا اس مسئلے میں کسی نے کہا کہ مائز نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا یعنی جان بوجھ کر اپنے کو مارا اور وہ بے بجائے اس طرح سے اپنی موت مرا ہے تو لوگوں نے مطلب یہ اچھا اچھی بات نہ سمجھی اس کے تعلق سے ایک کہنے والے نے یہ کہا کہ نہیں مجھے امید یہ ہے کہ اس کی یہ سزا جو ہے اور وہ توبہ بن گئی اس کی سزا یہیوں کہ, یہ کہ اس کی معافی ہو جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اچھا خیال اس نے ظاہر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اس نے ایک ایسی توبہ کی ہے کہ اگر لوگوں کی جماعت پوری مل کر بھی ایسی توبہ کرے تو تب جا کر کے ان کی قبول ہوگی دعا اتنی بھاری توبہ اس نے کی ہے معلوم ہوا کہ اس کو اس پر کوئی برا لفظ اس کے تعلق نہیں بولا جائے اس کی توبہ بڑی مضبوط ہے فلم محب اللہ غزالی کا جب یہ بات لوگوں کو پہنچی تو اب لوگوں کو امید ہو گئی کہ اس کو ثواب ملے گا اس کو اجر ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کہ اس کے جو جسم ہے باڈی ہے اس کے بارے میں کیا کیا جائے تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ وہی کرو جو تم اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو کفن دو غسل دو نماز پڑھو اس کے اوپر اور پھر اس کو دفن کر دو تو رادی کہتے ہیں کہ اس کے قوم کے لوگ خاندان کے لوگ اس کو لے کر چلے گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی یہاں سے مسئلہ جو یہ نکلتا ہے وہ یہ کہ دوسرے فکہ کا کہنا دو مسئلے ہیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس میں چار مرتبہ لا گیا چار مرتبہ آئے مائز اسلمی اور چوتھی مرتبہ میں آپ نے سزا کا فیصلہ دیا تو امام شافی رحمتہ اللہ علیہ تو اس طرف گئے ہیں کہ اگر مجرم خود آ کر کے کہہ دے تو پھر وہ ایک ہی مرتبہ کہہ دینے سے قاضی اس کو سزا کا فیصلہ دے دے امام ونیفا کہتے کہ نہیں چار مرتبہ آئے تو ایک تو یہ حدیث میں جو لفظ آ رہا ہے وہ یہ کہ چونکہ پہلی مرتبہ آیا آپ نے واپس کر دیا دوسری مرتبہ آیا واپس کر دیا تیسری مرتبہ مانوں گا کہ چار مرتبہ کا آنا یہ ایسا ہے کہ جیسے زنا کی سزا کے لیے قرآن شریف میں اربات ایشورا تو چار گواہوں سے ثابت کیا جائے تو یہاں گواہی مجرم خود آ رہا ہے تو یہاں بھی احتیاط کی جانی چاہیے جب گواہوں کے معاملے میں احتیاط کی گئی ہے کہ دو گواہوں کے جبکہ اور معاملات دو گواہوں سے فیصلے کیے جائیں گے لیکن زنا کے معاملے میں چار گواہوں کو رکھا گیا اس لیے کہ جان سے مارنا ہے اس کو تو چار گواہ ہونے چاہئیں جب وہاں احتیاط برتی گئی تو ہم کو یہاں بھی احتیاط برتنی چاہیے کہ اگر مجرم خود ہی آ کے کہے کہ میں نے زنا کی ہے تو اس کو چار مرتبہ آنا چاہیے کہنے کے واسطے ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کس خیال میں ہو کس چکر میں ہو اپنی زندگی سے مایوس ہو کوئی اور اثر اچھی طرح سے اطمینان ہو جانا چاہیے کہ مجرم جو آ کر اپنا اخرال جرم کر رہا ہے یہ واقع اس سے جرم ہوا ہے تو چار مرتبہ آئے جب جا کر کے اس کو سزا دی جائے یہ ماں بونی فرحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے اس حدیث کو بنیاد بنا کر دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ اس کی یہ سزا جو ہے متلقن جو سزا قاضی نے دی ہے یہ گورنمنٹ نے دی ہے یہ سزا اس کے لئے توبہ بن جائے گی یعنی آخرت کی سزا سے یہ اس سزا کے نتیجے میں بچ جائے گا یا نہیں بچ جائے گا یہاں معاملہ الٹا ہے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے آخرت کی سزا سے بچا دے گی امام مریفہ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے بچانے والی نہیں ان کے پاس دلیل ہے قرآن شریف کی آیتیں قرآن شریف میں جو فرمایا گیا وہ یہ کہ مثلا جو جہاں چور کی سزا کا ذکر ہے وہاں اللہ کہ فرمایا مگر یہ کہ جو توبہ کر لے اسی طرح سے ڈاکوؤں کے بارے میں ہے انما جزا اللہ اللہ رسول فلو فساد اویسلب او تقا وار او انفو من اور یہ سزا سنانے کے بعد فرمایا ضالح الخط دنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ اس بات سے سزا رکھی گئی تاکہ دنیا میں ان کی رسوائی ہو اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے فرما اللہ منطاب سوائے اس کے جو توبہ کر لیں تو معلوم کہ قرآن شریف میں سزائیں سنانے کے بعد یہ کہا گیا کہ جو توبہ کرے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا لہذا توبہ کرے تب آخرت کی سزا بچے گی دنیا کی سزا جو ہے وہ آخرت کی سزا سے بچانے والی نہیں ہے جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو آپ نے فرمایا تو چونکہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مائد اسلم جو اپنے آپ کو اس طرح سے لا کے پیش کر رہے ہیں اور پھر جان نکلنے میں دیر ہو رہی تو ایسی جگہ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جہاں سے جان نکل جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان پر شرمندگی ہے اور نادم ہیں اور توبہ کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا ہوگا اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی ان کی توبہ جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے کہ پوری جماعت کی توبہ کے برابر ہے تو توبہ ہونی چاہیے تب آخلت کس وزر سے بچے گی بسم الله الرحمن الرحيم وفي روايه قال اتى معاذ بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم واقر بالزنا فرده ثم عاد فاقر بالزنا فرده ثم عاد فاقر بالزنا فرده ثم عاد فاقر بالزنا, بالزنا الرابعه فسال النبي صلى الله عليه وسلم حلتن کمینکن کثیر و ات بہنا سمو ہتا کتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالم سبیل قال فاستعزن قومه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دفنی وصلاة علی فازن لہم فی ذالک قال وقال علیہ السلام لقد تاب توبتا لو تابہا في آم من الناس قبل منہم اور ایک روایت میں ہے کہ مائز ابن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے زنا کا اقرار کیا کہ میں نے ذنا کیا ہے تو آپ نے اس کو لوٹا دیا واپس کر دیا پھر وہ لوٹ کر آئے پھر انہوں نے زنا کا اقرار کیا آپ نے واپس کر دیا پھر لوٹ کر آئے اور زنا کا اقرار کیا پھر آپ نے واپس کر دیا پھر وہ لوٹ کر آیا زنا کا اقرار کیا چوتھی دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا یعنی ان کی برادری کے لوگوں سے کہ کیا تم ان کی اس کی عقل کا انکار کرتے ہو یعنی مطلب یہ کہ اس کی عقل میں کوئی خلل تمہارے نزدیک ہے کہ یہ دیوانہ ہے پاگل پن کی باتیں کر رہا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ٹھیک آدمی ہے ہمیں عقل میں کوئی شبہ اس کے نہیں ہے تو آپ رابی کہتے ہیں برعیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ اس کو سنسار کیا جائے ایسی جگہ لے جا کر جہاں پتھر کم ہو یعنی میدانی جگہ ہو پتھریلی جگہ نہ ہو ایسی جگہ اس کو وہاں لے جا کر کے اور اس کو سنسار کیا جائے راوی کہتے ہیں برہدا کہ جب ان کو مرنے میں دیر لگی تو وہ وہاں سے دوڑ پڑے اور ایسی جگہ جا کھڑے ہو گئے جہاں پتھر زیادہ تھے تو وہ اتباہس لوگ بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑے اور ماں بھی جا کر انہوں نے مارا یہاں تک کہ وہ ان کو ان کی جان نکل گئی تو اس کے بعد انہوں سب لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اس حالت کا ذکر کیا کہ ہم ایسی جگہ ان کو کھڑے ہو کر مار رہے تھے جہاں پتھر نہیں تھے وہ ماں سے دوڑ گئے اور ایسی جگہ جا کے کھڑے ہو گئے تو پھر ہم نے ماں بھی جا کر مارا ان کو تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے بھاگنے کے بعد کچھ کو چھوڑ کیوں نہ دیا جب اپنی جگہ سے وہ بھاگ کڑا وہ چھوڑ دیتے تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی برادری کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دفن اور نماز کے بارے میں اجازت مانگی آپ نے ان کو اجازت دے دی جیسا کہ پچھلی روایت میں آ چکا کہ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح سے غسل دو دفن کرو نماز پڑھو راوی بریدہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ معذب ابن مالک نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر لوگوں کی ایک جماعت مل کر ایسی توبہ کرتی تو ان سے وہ توبہ قبول ہو جاتی تو پوری جماعت کی ایک توبہ جتنی قوی ہوتی ہے اتنی مضبوط دعا توبہ مائ ابن مالک نے مانگی تھی تو میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ جو دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ کے اقرار پر قاضی اس کو سزا کا فیصلہ کر دے یہ چار مرتبہ تو اس, اس روایت سے جیسا کہ معلوم ہوا کہ مائجم ابن مالک چار مرتبہ آئے تین مرتبہ آپ نے ان کو واپس کر دیا تو یہی حنفیہ کا مسلک ہے جبکہ سوافے کا مسلک ہے کہ ایک ہی مرتبہ کے اقرار پر سزا کا فیصلہ دے دیا جائے گا اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ دنیا کی سزا جو ہے دنیا میں دی جانے والی سزا آخلت کی سزا سے اس کو نجات دلا دے گی تو میں نے کہا تھا کہ اس معاملے میں حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے نہیں بچائے گی آخرت کی سزا سے بچنے کی صورت توبہ ہے اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ ہے کہ معز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پوری جماعت بھی توبہ کرتی تو وہ ان سے قبول ہوتی تو معلوم ہوا کہ توبہ ہی ہوگی تبھی آخرت کی سزا سے نجات ملے گی وہی روایت قالا لمہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہزب نے مالکن ایور قام معد عین قریل الحجارتف آفطا علی القتل قتل فضحاب ابی مکان کثیر الحجارہ و اطباث حتاروف اب الغالک البی صلی اللہ علیہ وسلم کال اللہ تم سبیلحو تو یہ مختصر روایت ہے اس سے حاصل اس کا بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا معاہد نے مالک کو کہ ان کو ایک ایسی جگہ کھڑا کر کے ان کو رجم اور سنسار کیا جائے کہ جہاں پتھر نہ ہوں یا کم ہوں وہاں ان کو سنسار کرنے لگے ان کے مرنے میں دیر لگی تو وہ وہاں سے ایسی جگہ اپنے آپ کو لے کر کھڑے ہو گئے کہ جہاں پتھر زیادہ تھے کہ وہاں ان کی جان جلدی نکل جائے تو وہ ایسی جگہ جا کے کھڑے ہو گئے لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور وہاں ان کو سنسار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا مطلب یہ ہے کہ جب تم ایک جگہ کڑا ہوا ہے وہاں سنسار کر رہے ہو بھاگ کھڑا ہوا چھوڑو اب اس کے پیچھے اختلاف رسول الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالب لابہ صاحب مقصن لقوبی المن او تابہ فیابیل ایک روایت میں ہے کہ جب ماہ زبن مالک سنسار کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے انتقال ہو گیا تو لوگوں میں اس معاملے میں اختلاف ہوا ایک کہنے والے نے کہا کہ مائز نے تو اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کر لیا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں انہوں نے کی ایک دوسرا کہنے والے نے کہا کہ نہیں نہیں انہوں نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ وہ توبہ کر لی ہے یہ ہلاک کرنا خودکشی کرنا نہیں ہے بلکہ وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسی جگہ لے جا کر کھڑا جو کیا ہے تو وہ تو اچھی بات ہے. تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ظالمانہ ٹیکس لینے والا بھی اگر ایسی توبہ کرے تو وہ اس سے قبول ہو جائے یا آپ نے فرمایا کہ ایک پوری جماعت میں جس میں ہر طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں گنہگار اور نیک وہ سب مل کر جب توبہ کریں تو جیسی ان کی توبہ قبول ہو جائے اس طرح سے اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی هو في رواية جاء مع بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله إني زنيت فاقم الحد علي فآرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ففعل ذلك أربع مرات كل ذلك يرده النبي صلى الله عليه وسلم ويعلض عنه فقال في الرابعة أنكرتم من عقل هذا شيئا قالوا ما نعلم إلا عاقلا وما نعلم إلا خيرا قال فذهبوا به فارجموه قال فذهبوا به في مكان قدير الهجارة فلما أصابته الهجارة جزع قال فخرج يشتده حتى أتى الحرة فسبت لهم قال فرموه بجلاميدها حتى سكت قال فقالوا يا رسول الله ماعز حين أصابته الهجارة جزع فخرج يشتد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو خليتم سبيله قال فاختلف الناس في أمره فقال الطائفة انهلك ماعز وأهلك نفسه وقال الطائفة بل تاب إلى اللہ توبتا لو تابها فی آم من الناس لقبع منهم قالوا یا رسول اللہ فما نصنعوا به قال اسنعوا به کما تصنعون بموتاكم من الغسل والکفن والحنوط والصلاة علی والدفن وقد روی الحدیث بروایات مختلفة نحو ما تقدم اور ایک روایت میں ہے کہ معاید ابن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حالت میں کہ آپ تشریف رکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ذنا کیا ہے مجھ پر حد اور سزا نافذ فرما دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ مو موڑ لیا اور راوی کہتے ہیں وہی کہ کہ آپ نے یہ چار مرتبہ ایسا کیا ہر مرتبہ آپ اس کو واپس کر دیتے تھے اور ان سے منہ مو موڑ لیتے تھے چوتھی مرتبہ میں آپ نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس کی عقل مندی کا انکار ہے کچھ بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اس کو عقل مند ہی سمجھتے ہیں اور ہم اس میں ان کے کاموں میں کبھی بھی خیر کے سوا کوئی چیز ہمارے علم میں نہیں ہے تو یہ تو اچھے آدمی ہیں مطلب یہ ہے کہ بالکل درست ہیں اور جو اگر اقرار کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بات ضرور ہے کوئی غلطی نہیں ہے آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ ان کو لے جاؤ اور ان کو سنسار کرو چنانچہ وہ لوگ ان کو لے کر گئے ایسی جگہ کہ جہاں تھوڑے پتھر تھے تو جب فلما اصابت ہے جب ان کے پتھر لگنے لگے وہ بے قرار ہو گئے اور وہاں سے نکلے بڑی تیزی کے ساتھ اور بھاگتے ہوئے وہ ایک ایسی جگہ جس کا نام ہر ہے جہاں ایک ایسا علاقہ تھا مدینہ کا کہ جہاں وہ کیا بولتے ہیں اسے لاوے کے پتھر جہاں تھے وہ ہررا ج... کہلاتی تھی جگہ تو لاد کے پتھر جہاں تھے وہ وہاں پہنچ جا کے کھڑے ہو گئے وہاں جم گئے پسا بتلا تو کہ یہاں مجھے لوگ مارے تو لوگوں نے راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو وہاں بڑے بڑے پتھر اٹھا کے مارے اور یہاں تک کہ وہ ٹھنڈے ہو گئے اس کے بعد رابی کہتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مایوس کو جب پتھر لگے تو وہ گھبراہ اٹھے اور وہاں سے دوڑ پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علام نے فرمایا تم نے ان کا راستہ کیوں نہ چھوڑ دیا کہ چلے جا جاتے اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں اس معاملے میں اختلاف ہوا ایک جماعت نے کہا کہ ماعظ ہلاک ہوا اور اپنے آپ کو خود ہی اس نے ہلاک کر لیا ایک جماعت نے کہا کہ نہیں نہیں انہوں نے تو اللہ سے ایسی توبہ کی کہ اگر لوگوں کی جماعت ایسی توبہ کرتی تو وہ بھی قبول ہو جاتی تو لوگوں نے اس کے بعد ان کی قوم کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہم اس کی پارٹی کا کیا کریں آپ نے فرمایا اس کے ساتھ وہی کام کرو جو اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہو یعنی غسل دینا کفن دینا خوشبو لگانا پرفیوم اور ان پر نماز پڑھنا اور دفن کرنا اس معاملے میں مختلف روایتیں آ رہی ہیں اسی مضمون کی کہ جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے مطلب یہ کہ یہ روایت تمام کتابوں میں حدیث کے آتی ہے اور اس سے وہ مسئلے نکلتے ہیں جو میں نے بتایا تھے ابو حنیفہ ان ربیہ ان ابن بل قال قطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم فقال ان احق من اوفا بتی ابو حنیفہ ربیہ ابن عبد الرحمن سے اور ابن البہلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو ایک ذمی معاہد کے بدلے میں قتل کیا اور قتل کیا کہ مطلب یہ قتل کرنے کا آپ نے حکم دیا اور آپ نے اس نے فرمایا کہ میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس ذمے کے عہد جو ہے اس کو میں پورا کروں جب ذمہ سے ہمارا ایک معاہدہ ہے کہ ہم تیری جان اور مال کی حفاظت کریں گے تو میرے اوپر اس کا زیادہ حق آتا ہے کہ میں اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کروں اور اس کو پورا کروں یہ حدیث اس واسطے آئی ہے یہاں کہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ایک ذمی کے کو مارنے کے بدلے میں ایک مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا کساسن اس لیے کہ ایک حدیث آتی ہے کہ لا تل المسلموں بے کوئی مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اس حدیث کی وجہ سے بعد کا خیال یہ ہے کہ جو دار الاسلام میں ایک مملکت اسلامیہ میں جو کفار رہتے ہیں اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں مسلمان قتل نہیں ہوگا بات کا خیال یہ ہے یہاں امام بونی پر اس روایت کو اسی واسطے لائے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کہ جو مسلمانوں کے ملک میں جو کافر قانونی طور پر رہ رہا ہے لیگلی تو وہ ہے تب اس صورت میں اگر اس کو کسی مسلمان نے قتل کیا تو قصاصاً مسلمان قتل ہوگا اس لیے کہ معاہدے کے خلاف ورزی ہے حکومت نے جب اس کو لیگلائز کر دیا اس کے وہاں ٹھہرنے کو تو یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے اس آدمی کے ساتھ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو عمل ہے اور آپ کا فرمانا ہے اس سے بات ثابت ہے رہ گئی وہ حدیث تو اس حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں کافر کا لفظ ہے تو اس حدیث کو اور اس حدیث کو دونوں کو سامنے رکھنے سے یہ بات نکلے گی کہ وہ کافر سے مراد ذمی نہیں ہے بلکہ غیر ذمی یعنی مسلمانوں کے ملک کا رہنے والا کافر نہ ہو بلکہ کافر کے ملک کا رہنے والا کافر ہو تو پھر اس کے قتل پر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ ہے مسئلہ کتاب الجهاد ابو حنیفہ عن القمان ابن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل الله تعالی حرمت نساء المجاہدین على القائدین کہ حرمت امہاتهم وما من رجل من القائدین یخون احدا من المجاہدین فی آلہ اللہ قیل لہو یوم القیام اقتص فما ظنکم <تصف> جہاد کا جہاں تک تعلق ہے اس کا مادہ ہے جہد جیم اور چھوٹی ہا اور دال جہد کے معنی آتے ہیں کوشش کرنے کے جب دین میں اس مسئلے کا استعمال ہوگا دینی کاموں میں اس کا مطلب ہوگا کہ دین کے لیے جد و جہد کرنا وہ کسی بھی طرح کی ہو وہ جہاد میں آ جائے گا اسی واسطے وجاہد و فل حق کا جہادی اللہ کے دین کے معاملے میں جد و جہد کرو محنت کرو کوشش کرو تو عام معنی بھی مراد ہوں گے لیکن اصطلاح شریعت میں یہ جہاد اکثر و بیشتر بولا جاتا قتال کے واسطے یہاں مراد وہی ہے یعنی جو جد و جہد کی ایک متعین ایک خاص شکل ہے کہ دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے وہ دشمن کے جو راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے اور دین کو پھیلانے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے اس دشمن کا مقابلہ کیا جائے طاقت اور قوت سے یہ جہاد کی ایک خاص شکل ہے تو پھر زیادہ تر اسی کے لیے لفظ جہاد بولا جانے لگا ورنہ جانک قرآن پاک کی بعض آیتوں کو جیسے کہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے اس میں ہر طرح کی کوشش جہاد میں آ جائے گی مثلا دینی اور علمی کتابیں لکھنا یہ بھی جہاد ہے تقریریں کرنا وہ بھی جہاد ہے تعلیم اور درس دینا وہ بھی جہاد ہے ساری کوششیں جو ہیں وہ جہاد میں آ جائیں کہ جس سے دین مضبوط ہو اور دین کی اشاعت ہو تو یہاں سب سے پہلے ضرورت اس کی تھی کہ جہاد کی فضیلت معلوم ہونی چاہیے کہ جہاد جو ہے جو وہ خاص شکل اس کی جان کو جوکوں میں ڈالنے والی بات ہے اس کی فضیلت معلوم ہو قرآن حکیم میں بھی اس کی آیت موجود ہے لیکن یہاں ایک حدیث لا رہے ہیں جس سے فضیلت معلوم ہوتی ہے ابو حنیفہ القمہ ابن مرسد سے اور وہ سلیمان ابن برعیدہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے مجاہدین کی عورتوں کی عزت بیٹھنے والوں پر ایسی قائم ایسی کر دی ہے کہ جیسے ان کی ماؤں کی عزت ہوتی ماں کی عزت کو سبھی تسلیم کرتے ہیں لیکن مجاہدین جو جہاد میں گئے ہیں ان کی بیویوں کی عزت ان لوگوں کے تعلق سے کہ جو جہاد میں نہیں گئے ہیں ان کے حق میں ان کی عزت ایسی ہے جیسے ان کی خود اپنی ماں کی عزت ہوتی تو جیسے ماں کا ادب اور احترام کرنا ضروری ہے ایسے ہی مجاہدین کی بیویوں کا بھی ادب اور احترام کرنا ضروری ہے یہ معلوم ہوا اور آپ نے فرمایا کہ جہاد سے رہ جانے والے جو جہاد میں نہیں گئے ہیں ان میں سے اگر کسی شخص نے جہاد میں جانے والوں میں سے کسی بھی آدمی کے ساتھ خیاانت کی اس کے گھر والوں کے معاملے میں یعنی مطلب یہ کہ بد نگاہی کی برا تعلق قائم کرنے کی کوشش کی تو یا اور کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی یہ سب خیاانت میں آ جائے گا تو قیامت کے دن کہا جائے گا اس, اس سے کہ جس کے ساتھ خیانت ہوئی ہے اپنا قصہ سے لے تو آپ نے فرمایا کہ تب سمجھ لو تم تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے مجاہدین کا کیا رتبہ بلند کیا ہے کہ جن کی بیویاں جو گھروں کے اندر ہیں یہ بال بچے ان کا اللہ کے ہاں کتنا رتبہ بلند ہے تو خود مجاہد کا رتبہ کتنا اونچا ہوگا اللہ کے ہاں بس حدیث لمبی ہے ایک سو باسٹھ ون ہنڈریڈ سکسٹی ٹو باب الوصيه للبعث بالمهمات اريق قلنا يا ابو حنيفه عن القمه عن ابن بريده عن ابيه قال كان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا او سريه او وصى اميرهم في خاصتي نفسي بتقوى الله واوصى في من معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تمثلوا بيو سکتا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا فاذا لقيتم عدوكم فادعوهم الى الاسلام فان ابوا فادعوهم الى اعطاء الجزيه فان ابوا فقاتلوهم فاذا حصرتم اهل هسم فارادوكم ان تنزلوا على ان تنزلوا ان تنزلوا على حكم الله تعالى فلا تفعلوا فی الن نکم اللہ تدرون حکم اللہ ولاکن اللہ حکم تب تو ان تنظیل ولا کن ان ضلع احکم ودا لکم فعین اراد من ان ذمت اللہ الله ہم ذمک و ذم آبا فعن تخ فرو بیکم من ون ان انتخرو بمت اللہ فی رقبتی کم و فی روایتی فن ارادو کم ان تو ہم ذمت اللہ و ذمت فلا تعطوهم علقمہ سے وہ برعیدہ سے وہ اپنے والد برعیدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر یا کوئی ملٹری کی کوئی فوج کی ٹکڑی بھیجتے لڑنے والوں کی کوئی جماعت بھیجتے جیس تو ایک بڑے لشکر کو کہتے ہیں سریا کہتے ہیں تو لڑنے والوں کی چھوٹی ٹکڑی ٹکڑی جو ہے مطلب یہ ہے کہ چھوٹی جماعت جا رہی ہو یا بڑی جماعت جا رہی ہو جب آپ اس ایسا کوئی انتظام کرتے تو اوسا امیرہم رہوں آپ جو اپنے ان کے امیر کو جو مقرر فرماتے تھے کہ بھئی یہ کمانڈر ہوگا اس کو آپ نصیحت کرتے وصیت کرتے خود اس کی اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی کہ اپنے معاملے میں اللہ سے تقوی اختیار کرنا جو شخص خود اللہ سے ڈرے گا وہی ظاہر ہے کہ دوسروں کی قیادت صحیح صحیح کرے گا اور جو خود اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے وہ کیا دوسروں سے ڈرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوہ اختیار کرنے ہی سے اس میں عدل اور انصاف اور نرمی یہ ساری چیزیں آئیں گی دوست کے ساتھ بھی اور دشمن کے ساتھ وہ کس طرح معاملہ ہونا چاہیے وہ اس کی فکر کرے گا اور جس میں تقوع نہیں ہے وہ بس طاقت کے نشے میں کیا پتہ نہیں کیا گیا کرے گا واؤ صاف مر المسلم خیرا اور جو ان کے ان امیر کے ساتھ جو بھی کے جو مسلمان ہوتے ان کے تعلق سے آپ وصیت فرماتے خیر کی اچھائی کی یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلوک اس کا امیر کا اچھا ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ امیر ہیں تو وہ جو اس زمانے میں جو ملٹری کے کمانڈر ہوتے ہیں وہ تو جانوروں سے زیادہ بدتر معاملہ کرتے ہیں ملٹری کے اپنے جو انڈر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بالکل مشین بنا کے رکھ دیتے ہیں ذرا کوئی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہے ہی نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسپلن ہے ملٹری ڈسپلین جو ہے اس میں ذرا برابر نرمی نہیں ہوگی تو ڈسپلن الگ چیز ہے لیکن نرمی کا سلوک کرنا اور خیر کا اور احسان کا وہ ایک الگ چیز ہے پھر سب مقال پھر آپ فرماتے لڑو اللہ کے نام سے اور اللہ کے راستے میں مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے اللہ کے نام سے لڑنے کے معنی یہ ہو گئے کہ یہ مت سمجھو کہ ہماری جو, جو بھی جیت یا کامیابی یہ ہمارے اپنی تدبیروں سے ہمارے اپنے کمال سے ہماری اپنی ہنرمندی سے یا ہمارے اپنے طاقت کے بلبوتے پر ایسا نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہے اور دوسرے ایک فی سبیر اللہ کے معنی یہ ہے کہ یہ لڑائی مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا ہے یہ مقصد اپنی دھاگ بٹھانا اپنی طاقت اور قوت کا سکا جمانا یا کوئی اور مسئلہ کہ بھائی ہماری زبان والے لوگ نہیں ہیں، یا زبان بولتے ہیں یہ ہماری قوم کے لوگ نہیں دوسری قوم کے لوگ ہیں یہ اپنی جماعت کے لوگ نہیں دوسری جماعت کے لوگ ہیں اس طرح کے جتنے بھی جذبے ہوں گے وہ فی فیصب اللہ کے خلاف ہوں گے تب ظاہر ہے کہ یہ دنیا داری ہے تو دنیاداری کے واسطے ایک دوسرے کی گردنیں مارنے سے کیا فائدہ تو اس لیے فرمایا اللہ کے نام سے اور اللہ کے راستے میں لڑنا ہے قاتلو من کفر باللہ اور فرمایا کہ تم قطال کرو گے اسی سے کہ جو اللہ کا جو انکار کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تم, تم مقابلے پہ جا رہے ہو وہ کافی کے جا رہے ہو نہیں یہ کہ کوئی بھی آ جائے سامنے اگر کوئی مسلمان بھی سامنے آ گیا تو اس کی بھی گلدن اڑا دیں گے یہ نہیں بلکہ وجہ جو ہے مقابلے پر جانے کی وہ کفر اور اسلام ہے کفر سے کے نیچے کی کوئی چیز ہو اس میں جہاد نہیں ہوگا لا و ولا دیرو فرمایا کہ ایک تو دھوکہ پٹی نہیں ہونی چاہیے اور غلّہ یا گلو کے معنی تو ہیں خیانت کرنے کے کہ جو بھی تمہارے پاس سامان ہے چاہے تو حکومت اسلامیہ کا مسلمان حکومت کا بحیثیت ان کے ملٹری کے تمہارے پاس کچھ سامان ہتھیار وغیرہ جو اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے میرا مطلب یہ ہے کہ خرچ کے اندر جس طرح سے امانت ہوتی ہے اور امانت کا جس طرح استعمال ہونا چاہیے اسی طرح اس سامان کا استعمال ہو کیونکہ ایک کمانڈر کو دراصل امیر بنایا گیا بنایا گیا حکومت کی طرف سے اس سارے سامان کا تو یہ نہیں کہ اب تو مجھے پورے اتھارٹی ہے تو میں جس طرح چائے لٹاؤں جس طرح چائے سے میں اس کو خرچ کروں یہ خیانت ہوگی یہ اپنے ذات پر خرچ کرنا یہ اپنے گھر والوں کے لیے سمال کے رکھنا یہ بھی خیانت ہے یہ اسی طرح سے مثال کے طور پر یہ بھی یہ خیانت ہوگی کہ دشمن کے, کے طرف اپنے ملک کا کچھ سامان پہنچا دینا یا کچھ خبریں ادھر تک منتقل کر دینا جیسے آج کل آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ ایک ملک کے راز دوسرے ملک میں پہنچ گئے یہ بھی خیانت ہے والا تقدرو اور فرمایا کہ غدر مت کرو غدر کا مطلب کیا ہوا جب کسی دشمن سے کوئی عہد اور ایگریمنٹ ہو جائے تو پھر اب اس کا پاس بیاض ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ کیونکہ اب ہم کمزور پڑ رہے ہیں لہذا ایگریمنٹ کر لو اور جب دیکھا دوسرے دو دن کے بعد جب دشمن غافل ہو گیا اب ہمیں موقع ہے کہ جا کر چھاپہ مار دیں تو جا کے چھاپہ مار دیا سارے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھایا یہ بالکل نہیں ہوگا اسی بات سے مسلمانوں نے تو اس کا اتنا اہتمام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ جو ایک معاہدہ کسی مطلب یہ ہے کہ پڑوس کی اس قوم سے تھا ہو گیا تھا نا جنگ نو وار پیکٹ کے جو کرسچین تھے وہ جب وقت ختم ابھی ختم نہیں ہو رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان کو اطلاع دے کر اور یہ معاہدہ جو ہے ایگریمنٹ اس کو ختم کر دیا جائے یہ اجازت ہے کہ بھئی اگر وقت پورا ہونے سے پہلے پہلے باقاعدہ اطلاع دے کر اگر کوئی فریق یہ چاہے کہ ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو دس ہم اس کو جو ہے ہم نہیں چلانا چاہتے معاہدے کو آگے تو اس کا اختیار ہے کہ ان کو اطلاع دے کر معاہدے کو ختم کر سکتے ہیں تو اعتمادی رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ اس معاہدے کو اب ختم کریں اطلاع دے دیں تو خط لکھوانے کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ کیا کہ اپنی ملٹری تیار کر کے بارڈر پہ بھیج دی کہ جیسے ہی معاہدے کے ختم ہونے کی اطلاع وہاں پہنچے گی خرچ ہم کر دیں گے تو ایک صحابی جو ہیں جن کا کوئی تعلق حکومت کے نظم سے نہیں تھا ان کو جو پتا چلا کہ وہ ملٹری روان ہو گئی بارڈر پر اور معاویہ کا یہ ارادہ ہے تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور, اور انہوں نے کافی مطلب یہ حالانکہ دمشق سے کافی فاصلے پر تھے وہ لیکن وہ بھاگ دمش پہنچے معاویہ سے جا کر ملے اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرما کے سنی ہے اور حدیث سنائی اور اس کے بعد کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں آپ پہلے ان کو جو اطلاع دینے جا رہے ہیں وہ اطلاع دیں اس کے بعد آپ کو جتنی تیاری کے لیے جتنا وقت چاہیے گا اتنا ہی وقت اس کو بھی تو ملنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ تو پہلے ہی بارڈر پہ جا کے کھڑے ہو گئے وہ تھوڑی پہلے سے بارڈر پہ موجود ہے اس کی میرٹری وہ تو اطمینان سے ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دھوکہ ہو جائے گا خیانت ہو جائے گی غلط ہے آپ اپنے میرٹری کو واپس بلائیں پہلے اس کو اطلاع دے دیں کہ ہم معاہدہ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں اس کے بعد وہ بھی تیاری کریں تو اس کو بھی وقت ملے آپ بھی تیاری کریں تو آپ کو وقت ملے پھر جا کر لڑیں بس معاوی علیہ نے یہی کیا کہ مرٹری اپنی واپس بلائی اور معاہدے کے ختم ہونے کی اطلاع دی اور اس کے بعد ان کا ٹھیک اب دونوں برابر ہو گئے اب جس کو جو تیاری کرنی کرنی اس کا اتنا پاس لحاظ کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا تو لا تقدر کے معنی یہی ہوں گے کہ جو معاہدے ہو جائیں اس کی خلاف ورزی نہ ہو خدا صلی ادابیہ کے موقع پر کیا ہوا کہ ابھی زبانی بات چیت ہوئی تھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ صاحب جو مکے سے جو شخص مدینے کو بھاگے گا مدینے والے اس کو واپس کریں گے تو وہاں ہو یہ رہا تھا کہ بات کری نبی کریم وسلم تیار ہو گئے تھے لکھا نہیں گیا تھا ابھی اگریمنٹ اسی درمیان میں جب کہ آپ نے اس کو اوکے کہہ دیا تھا تو اسی وقت اس درمیان میں یہ ہوا کہ ایک صحابی وہاں ان کا سہیل جو, جو آئے تھے ایگریمنٹ کرنے کے واسطے نبی کریم صلی اللہ سدھا اسر قریش کی طرف سے سہیل ان کا بیٹا وہ مسلمان ہو چکا تھا مکے میں اور باپ جو ہے وہ تو ابھی تک تو اس کے اوپر کفر سوار ہے اسی واسطے تو مشرقین کی طرف سے ان کا ریپرزینٹیو بن کے آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے تو باپ اپنے بیٹے کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھے ہوئے تھا گھر میں لوہے کے زنجیروں سے اس لیے بیٹا مسلمان ہو گیا تھا اور باپ نہیں چاہتا تھا مسلمان ہو وہ اس کو آخر کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہوا تھا اس کو جو موقع ملا اور پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بارہ میل کے فاصلے پر آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور معاملہ یہ چل رہا وہ خدا جانے کس طرح اس نے اپنی زنجیریں وہاں سے توڑا اور وہ زنجیروں میں ہی جکڑا ہوا کھینچتا ہوا وہ بےچارا وہاں تک آیا بارہ میل کس طرح آیا ہوگا اب ظاہر ہے یہ منظر اور یہ کیفیت تو دیکھ کر کے غیروں کے بھی دل ہلکے ہو جاتے ہیں اور جبکہ یہاں مسئلہ یہ ہو کہ صاحب یہ اللہ کے واسطے اللہ کے رسول کے واسطے اتنی مشقت جھیل اللہ ہے اور ان کے اپنے گھر والے اس پر اتنا ظلم کر رہے ہوں اور کیا کیا جائے گا؟ تو یہ ہوا کہ سہیل نے جب یہ دیکھا کہ میرا بیٹا اس طرح سے کیا تو اس نے کہا کہ صاحب یہ ابھی اگریمنٹ ہو گیا ہے لہٰذا اس کو واپس کیا جائے حالانکہ ابھی بات چیز زبانی ہوئی ہے اب لکھا جائے گا ایگریمنٹ تو صاحبہ سخت پریشان اور وہ یہ کہ اس کو واپس نہیں ہونا چاہیے اس کہ اس کی حالت اول تو یہ تو نبی کریم علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا کہ صحابہ کے اوپر جو اس وقت کا اثر ہے وہ اس کی حالت کا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ نبی کا بڑا عجیب مقام ہے نہیں کوئی قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک طرف تو دیکھنے میں آتا ہے کہ اتنی نرمی اتنی نرمی اتنی شفقت کہ صاحب اس کا کوئی کوئی حد نہیں اس کے سمے میں آتی کسی شفیق سے شفیق انسان اور رحم سے, رحم سے بڑھ کر رحم والے انسان میں وہ رحم اور شفقت نہیں تے نبی کے اندر ہے اور کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اتنے گیا اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں کہ ذرا اس میں کہیں ایک انچ برابر بھی حرکت نہیں ہو رہی ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سختی ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ نبی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے انبیاء عالم و والسلام کو اور ان کی طبیعتوں کو اور معصوم بنانے کے معنی کیا وہ وقت ایسا کہ ایک ایک صحابی جو ہے اس کے پاؤں جو ہے ڈگمگا رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اطمینان میں ہے اسی ثبات میں ہے آپ نے فرما ٹھیک ہے ان کو واپس جانا ہے اگرچہ حاصل ابھی تو لکھا نہیں گیا معاہدہ اصل چیز زبان ہے خلم سے لکھا گیا وہ اصل نہیں ہے اصل تو زبان ہے زبان سے بات طے ہو گئی ان کو واپس جانا ہے سنگا کتنا مشکل تھا وہ وقت صحابہ جو ہے وہ اب ایک طرف اچھا میں کہتا ہوں کہ نبی کا مقام تو ہے سو ہے ہی نے چھاٹ کے بھی تو ان کو صحابی سے دی ہے کہ صاحب کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ ان کے اپنے جذبات اور ان کی اپنی رائے اور ان کے اپنی اوپینئنس اور جو اپنی ذات کے واسطے تھوڑی تھے وہ تو اللہ کے واسطے اللہ کے دین کے واسطے اور کمیونٹی کے واسطے تھے جذبات بالکل صحیح ہیں لیکن وہاں ان کے سارے جذبات جس وقت ٹھیک ون ہنڈریڈ ڈگری پر ہوں اس وقت نبی کی جو فیصلہ آئے وہ دوسرا آئے اور صحابہ کی گردنیں چک جائیں یہ بھی تو عجیب بات ہے اس کو کہتے ہیں امارت ہم لوگ امیر امیر کی باتیں بہت کرتے ہیں امیر ہونا چاہیے امیر ہونا چاہیے لیکن ہمارے اندر دراصل زیر امارت رہنے کا طریقہ ہم کو بھی نہیں ہے اس کو معاف کیا جائے امیر تو علامیہ اگر دیں گے تو پھر امارت چلے ہی جی نہیں اس لیے کہ ہم, ہم کو اتحاد کرنا نہیں آتا صحابہ نے اتحاد بھی کر کے دکھلائی اگر نبی نے عمارت کر کے بتلائی ہے تو صحابہ نے اطاعت کر کے دکھلائی ایسی ہوتی اطاعت جذبات کچھ بھی ہوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ غدر جو ہے اس سے روکا گیا اور یہ ملکوں کے معاملات میں اور قوموں کے معاملات میں بہت اہم چیز ہے اور فرمایا سلو یہ مسئلہ جو ہے اصل میں اس کو کہتے تھے کہ کسی کو کسی کے جنگ میں کان اور ناک اور جو ہاتھ کاٹ دینا یہ ہے مسلا بنانا جس سے منع فرمایا یہ ظلم ہے کسی کے بھائی مارنا ہے تو جس طرح دشمن کو جس طرح مارا جائے گا سامنے آنے پر وہ ٹھیک ہے مگر یہ کہ ہاتھ اور پاؤں اور ناک اور کان غصے میں اور نفرت کی وجہ سے اس کو کاٹنا جس طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہند بنت سفیان نے اپنے غلام کو یہ جی کہا کہ صاحب اس کے ان کے جو ہے وہ کاٹ اس لیے کہ ان کو نفرت ہو گئی تھی کہ ان کے والد جو ہیں ان کو عزت حمزہ نے مارا تھا تو اس واسطے رضو بدر میں اس لیے کیا ہوا کہ ہند بند سفیان نے یہ اس نفرت کا اس طرح سے اظہار کیا اس کو کہتے ہیں مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلمان کو اس ایسا, ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ نفرت کے اظہار کے لیے انسانی جسوں کو جو ہے وہ ان پر اس کے اپنے غصے کا اظہار کرے اور مسئلہ بنائے ولا تختلو ولی اور اسی طرح سے نو عمر بچوں کو مت مارنا انہوں نے کیا قصور کیا ولا شیخ این کبیرن اور نہ بہت بوڑھے کو کہ جو لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ان کو بھی مت مارنا تو بس وہی اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو بھی مت مارنا اس لیے کہ عورتیں لڑنی ہی نہیں ہیں تو معلوم ہوا کہ جو خود تمہارے مقابلے میں میدان جنگ میں ہیں تمہارا مقابلہ انہی سے ہے جو تمہارے مقابلے پر نہیں ان کو کہاں کو جا کر مارتے آج حالت یہ ہے میں بیٹھے بم جو ہے وہ جا کر بستیوں میں ڈالیا ہے وہ بےچارے بے قصور جو ہیں عوام پبلک وہ مر جاتی ہے اور ملٹری کے لوگ جو ہیں وہ تو اپنے بارکوں میں ہیں یا وہ جس جگہ ہیں تو وہ شاید اتنے نہ مرتے ہوں جتنے پبلک کے لوگ مرتے ہیں تو وہ غلط ہے اس لیے کہا گیا کہ ان لوگوں کو نہ مارا جائے فیضا لقی تم ادوب وقت وہ میرا اسلام بس یہ رکھیے تفصیل کا وقت بھی رہ گیا باب نمبر ایک سو باسٹھ اس کو ہم شروع سے رہ دیتے ابھی میں گے بسم الله الرحمن الرحيم أبو هنيفة عن القمى عن ابن بريد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعثت جيشا أو سرية أوصى أميرهم في خاصة نفسي بتقوى الله وأوصى فيمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا فإذا فإذا لقيتم عدوبكم فادعوهم من الإسلام فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن أبوا فقاتلوهم فإذا حصرتم أهل حصن فأرادوكم أن تنزلوا على حكم الله تعالى فلا تفعلوا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا حُكْمُ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكُمْ ثُمَّ احْكُمُوا فِيهِ بِمَا بَدَا لَكُمْ فَإِنْ أَرَادُوكُمْ مِنْ تُعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ فَأَعْطُوهُمْ زِمَمَكُمْ وَزِمَمَ آبَائِكُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا بِزِمَامِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا بِذِمَّةِ اللَّهِ فِي رَقَبَتِكُمْ وَفِي رِقَابِ الَّذِينَ أَرَدْتُمْ أَنْ تُعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ فَلَا تُعْطُونَ ذِمَّةَ ولكن اعطوهم وزمام فإنكم وزمام ایسر. ابو حنیفہ و ابن برعیدہ سے اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو یا کسی چھوٹی سی ایک جماعت کو آپ بھیجا کرتے تھے لڑائی اور جہاد کے لیے تو جو ان کے امیر اور کمانڈر ہوتے تھے تو آپ ان کو وصیت اور تاکید فرماتے تھے ان کی اپنی ذات کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی کہ اللہ سے تقوی اختیار کریں پورے ذمہ داری کو ادا کرنے میں اور اپنے ذاتی معاملات میں و او صاف ممر مسلمین خیرن اور مسلمانوں کے معاملات میں جن کے وہ ذمہ دار بنائے گئے ہیں ان کو آپ ان کے تعلق سے خیر کی اور احسان کی تاکید فرماتے تھے اچھا سلوک کریں بھلا معاملہ کریں ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ درستگی اور تنگی اور سختی یا نہیں ہونی چاہیے پھر آپ فرماتے کہ اللہ کے نام سے تم لڑائی لڑو اور اللہ کے راستے میں اللہ کے نام سے کا مطلب یہ ہے اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے یہ خیال کبھی نہ آئے کہ ہم اپنے قوت بازو کے بلبوتے پر ہم لڑ رہے ہیں یہ ہتھیاروں کی بنیاد پر ہم لڑ رہے ہیں کوئی چیز نہیں اصل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کا کہ مدد ہو تو کامیابی ہوتی ہے ورنہ تو نہیں اور دوسرے کہ فیصب اللہ اللہ کے راستے میں یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی رضا حاصل کرنے کے واسطے ہو نہ اپنی بہادری جترانے کے واسطے نہ یہ کہ اپنی جماعت کی برتری قائم کرنے کے واسطے سیاسی یا کیسی بھی جماعت ہو اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے جیسا کہ آپ نے کہیں پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا کہ ایک مارکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دشمن کے اوپر قابو انہوں نے پالی اور اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے وہ اب اس کا ظاہر ہے کہ کام ختم ہونا تھا اس نے تھوک دیا ان کے اوپر حضرت علی اٹھ گئے لوگوں نے کہا یہ کیا کیا دشمن کو قابو میں کر کے اور وہاں سے آپ بالکل اس طرح سے چھوڑ انہوں نے کہ اس نے میرے اوپر تھوکا تو مجھے ابھی خیال ہوا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں یہ جذبہ کام کرے چونکہ اس نے مجھے تھوکا ہے تو لہذا میں اس کو ماروں وہ اللہ کی رضا کے لیے مارنا شاید نہ رہتا اس لیے میں ہٹ گیا کہ اس نے میرے اوپر تھوک دیا اب میں اس کو نہیں ماروں گا تو یہ ذرا سبھی صبح ہو جائے وہ یہ ہر ایک کے لیے قاعدہ نہیں ہوگا کہ کوئی اگر آپ کے منہ پہ تھوک دے تو وہی مجاہد کے منہ پہ تھوک دے تو ہٹ جانا چاہیے حضرت علی رضی اللہ کو اپنے دل کی حالت کا خود اندازہ ہوگا اور ان کو یہ صبح ہوا کہ بھائی اب اخلاص نہیں رہا اس کے مارنے میں تو مجھے ہٹ جانا چاہیے تو اس لیے اللہ سے مدد چاہتے ہوئے اللہ کے نام سے اور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مار کا کرو اور قاتلو من کا باللہ اللہ جو اللہ کا کفر کر رہے ہیں تم انہی سے قطال کرو لا الو ولا تخدر اور یہ کہ ایک تو امانت میں خیانت نہ ہو جو مال ہے اس میں بے جائے استعمال ان کا نہیں ہونا چاہیے یہی خیانت ہے اور ولا تخدر اور جو معاہدے اور ایگریمنٹ ہو جائیں ان کے خلاف ورزی نہ ہو دھوکہ دہی نہ ہو ولا لاتم اور جن دشمنوں کو مارا جائے ان کا مسئلہ نہ بنایا جائے کہ ہاتھ اور پاؤں اور, اور ناک کان ان کے کاٹ کے پھینک دیے جائے ولا تخترو ولیدن اور نہ کم عمر بچوں کو اور نہ بہت بوڑھے بوڑھوں کو قتل کیا جائے فیض لکی تماھو وقم جب تمہاری تمہارا آمنا سامنا تمہارے دسمن سے ہو تو ان کو اسلام کی دعوت دو کیونکہ اصل لڑنا اسلام ہی کی خاطر تو ہے اسلام کی دعوت دو فعین اباؤ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر ان کو تم دعوت دو کہیں کہ جزیہ کے دینے کی جزیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ اتنا جس جتنے معاملے پر بھی ایگریمنٹ ہو جائے کتنا جزیہ ان کو دینا ہے وہ جزیہ ہوگا اس بات کا کہ حکومت مسلمانوں کی رہے گی اور یہ جو اپنے دین پر رہتے ہوئے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے مسلمان اس ملک میں رہیں گے اور ان کے جان اور مال کی حفاظت گورنمنٹ کے ذمہ ہوگی یہ اس وجہ سے ان کو یہ ٹیکس دینا ہے پھر یہ کہ حکومت ان کی بے شک جان مال کی حفاظت کرے گی لیکن ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ یہ اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے دشمن سے جا کر میدان جنگ میں مقابلہ کریں یعنی مطلب یہ کہ ملٹری میں بھرتی ہونے کے واسطے ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا یہ وہ بات ہے کہ دنیا میں اس وقت جو بہت ہی اور انصاف جن کے ڈنگ کے پٹ رہے ہیں آج دنیا میں کہیں اس کا عمل نہیں ہے جو اسلام نے بتلایا ہوا ہے یوں تو کہتے ہیں کہ جزیہ جو ہے یہ توہین کرنے کے واسطے غیر مسلموں کو مسلمانوں نے لگایا تھا اس کو تو اچھالتے ہیں مگر اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ اس جزے کے بدلے میں غیر مسلموں کو ملٹری کے اندر بھرتی ہونے کا یہ حکومت مجبور نہیں کر سکتی تھی جہاد پر جانے کے لیے ان کو پابند نہیں بنا سکتی تھی اس لیے کہ ان سے ٹیکس دیا جاتا تھا تو اس کو نہیں لوگ دیکھتے اچھا صاحب اور فرمایا کہ پھر اگر وہ اس سے بھی انکار کر دیں تو تم ان سے قطال کرو اس کے بعد آپ نے فرمایا فیضا حسر تم اہلین اگر تم نے محاصرہ کیا گراو کیا کسی قلعے میں رہنے والوں کا مطلب یہ کہ ایسی جگہ دسمن ہیں کہ وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں کسی عمارت میں کسی بڑی بلڈنگ میں ہیں اور تم نے اس کا محاصرہ کر لیا فراد ضلع اعلی حکم اللہ تعالی پھر اگر وہ اس بات کا تم سے ارادہ کریں تم سے خواہش کریں کہ تم اللہ کے حکم پر فیصلہ کر دو تو فلا ت ایسا مت کرنا کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے وہ یوں کہ اچھا صاحب ٹھیک ہے جو اللہ کا حکم ہوگا اس پر ہم تیار ہیں آپ اس کے لئے تیار ہو جائیے ایسا مت کرو یہ گڑبڑ بات ہے تم نے کیا ہے اللہ کا حکم اس لیے یوں کہو کہ نہیں ان شرطوں پر ہم ایگریمنٹ کریں گے ان ان شرطوں پر ہم جو ہے وہ اپنا محاصرہ اور گھیراؤ ہٹائیں گے یہ بات کہ اللہ کے حکم پر کون جانے کہ اللہ کا حکم کیا ہے تو اس میں پھر اختلاف ہو جائے گا اور دشمن پر ایک دفعہ قابو پا لینے کے بعد وہ دھوکہ نہ کہ اللہ کے پر آ رہے ہیں فلا فلو ایسا مت کرو اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ کیا ہے اللہ کا حکم ولاکن انزل اعلی حکم کم لیکن ان کو اتارو اپنے حکم پر کہ جو ہمارا فیصلہ ہوگا جو, جو بھی تمہاری شرطیں ہیں ان شرطوں پر اتارو سم محکم و فی بیما بدا پھر جو تمہیں صحیح معلوم ہو اس کے مطابق ان کے معاملے میں تم فیصلہ کرو فیم ارادم تو ہم ذمت اللہ اگر وہ تم سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ بھائی ہمیں اللہ کے زمان ہم کو دے دو اللہ کے زمان اللہ کے رسول کے زمان ہم کو دے دو اور آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرنا اپنا اپنی ذمہ داری اور اپنے باپ دادا کی ذمہ داری تم دے دو وہ ٹھیک ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری مت دو کیونکہ اگر تم سے کسی طرح کی خلاف ورزی اس ذمے کے ادا کرنے میں ہوئی جو تم دے رہے ہو جب تم اللہ کا ذمہ دو گے تو پھر اس کو اس کے پورا کرنے میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی وہ بہت بری بات ہوگی تو اسے فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے دیے ہوئے ذمے میں کوئی بھی تم سے خلاف ورزی ہو گئی تو یہ ہلکی ہوگی بات بہ اس کے کہ تم اللہ کے ذمے میں تم کوئی کوتا ہی کر پاؤ جو تمہارے گلے میں آگے پڑ گیا وہ فی روایتی اور ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ تم سے اس بات کا مطالبہ کریں تو تم اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ دو وہاں تو پھر اللہ صرف اللہ کے ذمے کی بات تھی یا اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کی بات ہے تو ان کو تم اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ مت دو لیکن اپنا یا اپنے باپ دادا کا مطلب یہ کہ اپنے خاندان اپنے قبیلے اپنی برادری کا یہ ذمہ دے سکتے ہو اپنی قوم کا اپنی حکومت کا ذمہ دے سکتے ہو فعین نکم ان تخفرو ذمہ اگر تم خلاف ورزی کرو گے اپنے ذمے کی اپنے باپ دادا کی ذمے کی وہ زیادہ ہلکی بات ہے بنسبت کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کی خلاف پر کروں ابو حنیفہ عن القمہ عن ابن برعیدہ عن ہی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہاسلح ابو حنیفہ القمہ ابن مرسد سے اور وہ سلیمان ابن برعیدہ سے اور وہ اپنے والد برعیدہ ابن, ابن الحسب السلیمی سے روایت کرتے ہیں یہ صنعت پہلی, پہلی حدیث کی بھی ہے اور یہ صنعت اس کی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مسلح کرنے سے منع فرمایا ہے مسلح کرنے سے اب یہ حدیث چاہے بخاری, بخاری میں پہلی والی جو حدیث ہے وہ چاہے بخاری میں نہ ہو لیکن جو سند ہے وہ بخاری کی ہے جو کیا نام ہے القما ان برعیدہ انبن یہ صنعت بخاری بھی اس کو لاتے ہیں حدیث آئی ہو لیکن یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے کہ ان ابن ابن تو آپ نے منع فرمایا مسلح کرنے سے میں بتا چکا ہوں کہ مسلح کرنا اس, اس حالت کو کہا جاتا تھا کہ کسی کو جان سے مار دینے کے بعد یہ جب اس کی جان نکل جائے تو غصے میں اور نفرت کے اظہار کے لیے اس کے ناک اور کان اور نکالی جائیں اور ہی کاٹے جائیں سب غصے کے لیے نفرت کے لئے اس سے آپ نے منع فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کیا جائے ابو حنیفان انسماعیل ابن حماد و ابی القاسم ابن وبد الملک انعطیہ القردی قال عردنا صلی اللہ علیہ وسلم یوم قرضہ فامر بتلی کے بارے و سب فاضربوا فدرب فوجی لم امبت فق صبیلی وفی روایت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظروا في عنتی فوجی لم امبط فالحکونی بے ابو حنیفہ اسماعیل ابن حماد ابن ابی سلمان سے اور اسی طرح سے وابی اسماعیل اپنے, اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وابی, وابی اور اپنے والد سے اور قاسم ابن مان سے اور عبد الملک روایت کرتے ہیں عتی القرضی سے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے جنگ غزبۂ قریضہ والے دن کہ جس روز آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے ہمارے علاقے میں ہمارا محاصرہ کیے ہوئے کھڑے تھے تو آپ نے حکم دیا بنو قریضہ کے بڑوں کو قتل کر دینے کا اور جو چھوٹے ہیں ان کو قیدی بنانے کا پہلی بات تو میں آگے چلنے سے پہلے بتاؤں کہ بنو قریضہ دراصل مدینہ کی باہر ایک بستی تھی جیسے جس کو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں جس, جس کو ہمارے یہاں سبرب کہتے ہیں یا رورل ایریا اس طرح کے وہاں بھی بستیاں تھیں مختلف قبیلوں کی تو قرع بنو قریضہ جو تھے ان کی ایک بستی تھی مدینہ سے باہر اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسجد قبا کے بائیں طرف ایک تقریباً اگر 4 چار بلاک جائے جائے پانچ بلاک تو وہاں یہ بنو قرضہ کی بستی تھی تو انہوں نے یہ ہوا کہ غزہ خندق کے موقع پر اس سے پہلے تو ان لوگوں نے باقاعدہ سفر کر کے پورے عرب میں اور عربوں کو اکسایا مدینہ پر چڑھائی کرنے کے واسطے ہو یہ ابن اختب ان کا مشہور بڑا خطیب تھا اس نے باقاعدہ پور ٹریول کیا پورے عرب کا اور سعودی جس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں جزیرت العرب کا اور عربوں کو اکسا اکسا کر کے اور ورغلا کر اور مدینہ پہ چڑھائی کرائی اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ بنو قریضہ نے یہاں مسلمانوں کو جب دیکھا کہ یہ سب کے سب خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں اور دشمن سامنے آ چکا ہے یودھا مشکول ہیں تو انہوں نے جہاں عورتیں تھیں پچھلے حصے میں مدینہ کے کہ انہوں نے وہاں ان عورتوں پر حملہ کرنا چاہا اور حملہ بھی سازش کے صورت میں تو تیسرا یہ ہوا کہ انہوں نے ہتھیار اتنے تیار کر کے رکھے اور سازش کی دوسرے جو وہاں سے ارب آ کے حملہ آور ہوئے تھے اور گھیرا ہوئے تھے مسلمانوں کا ان سے انہوں نے سانٹ گانٹ کی کہ تم ادھر سے حملہ کرو تو ہم اندر سے ادھر سے ہم مسلمانوں سے لڑائی لڑتے ہیں دو طرف سے مارے جائیں گے تو اس طرح سے ہم کامیاب ہوں گے اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے جن ساری باتوں کی اس لیے جیسے ہی غزبۂ خندہ ختم ہوا اور دشمن وہاں سے بھاگ گئے میدان چھوڑ کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اپنے گھر میں تشریف لا کر اور ہتھیار اتار دیں اور جنگ کی اس صورتحال کو ختم کریں تو حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہتھیار اتار رہے ہیں ابھی تک ہم نے تو ہتھیار بھی نہیں اتارے ابھی تک آپ نے فرمایا وہ کیوں تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ بنو قرضہ جو ہے وہ ان کو سزا دی جانی چاہیے ان سے لڑائی لڑنی چاہیے اس لیے کہ انہوں نے معاہدے کی اور ایگریمنٹ کے خلاف ورزیاں کی ہیں؟ اگر یہ کسی طرح سے کامیاب ہو جاتے اس وقت اپنی سازشوں میں تو مسلمانوں کے لئے اور اسلام کے لئے بڑا خطرناک ہو جاتا لہذا جب ان سے معاہدہ اور ایگریمنٹ ہے جس کو یہ توڑ چکے ہیں اس لیے فوری طور پر ان کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور آپ بنو قرضہ کی بستی تو آپ نے جا کر وہاں پہنچ گئے تو آپ نے پہلے تو ان کو اس کی وارننگ دی کہ تم نے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور لہذا تم اس سزا کے مستحق لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے بھیجا آپ نے انہوں نے سیدھی منہ بات نہیں کی حرت علی کو الٹے سیدھے جواب دیے تب آپ نے محاصرہ جا کر کیا اب جب محاصرہ کیا گراو کیا تو آخر وہ کب تک کیونکہ جتنے سادشی ہوتے ہوتے ہیں بڑے بزدل تو بنو نذیر ہوں کہ بنو قریضہ ہوں کہ بنو قینقاں ہوں یہ اس کام کے اندر تو ماہر تھے کہ خفیہ سازشیں کرتے رہیں جو ہمیں ہمیشہ سے یہود کی عادت رہی لیکن ان کے بس کا یہ بالکل کبھی نہیں رہا کسی زمانے کے اندر بھی کہ یہ میدان مقابلہ میں سینہ ٹھوک کر آ کر کھڑے ہو جائیں یہ کبھی نہیں ہو سکا چنانچہ اس وقت بھی یقین قبیلے سازشوں میں آگے تھے لیکن جب گھراؤ ان کا ہو جاتا تھا براہ راست اور ڈائریکٹ وے میں ان ان سے مقابلہ ہوتا تو پھر ان کے بس کا نہ رہتا تو چناتی وہی صورت بنو قرضہ کی بھی ہوئی کہ جب یہ مقابلے کے لیے نہیں نکل کے آ سکے تو انہوں نے صلاح کے لیے کہا کہ ہم سے آپ صلاح کر لیجیے اور ہماری جان چھوڑ دیجیے اور یوں اب صلاح کا مسئلہ کوئی تھا نہیں آپ نے فرمایا کہ یوں نہیں ہوگی بات اب تم خود تجویز کرو کسی بھی آدمی کو اس مدینہ کے علاقے میں تاکہ وہ جو فیصلہ کر دے اس کے مطابق عمل ہوگا تو اس کے لیے ان کو یہ خیال ہوا کہ بن نماز رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار ہیں چونکہ بنو قرضہ کے پرانے تعلقات قبیلہ اوس سے رہے تھے تو اس لیے یہ خیال ہوا کہ یہ ہماری رعایت کر دیں گے ان تعلقات کی پاسداری کرتے ہوئے تو انہوں نے نام دیا کہ بن نماز جو ہیں ان کو حکم بنا لیا جائے اور وہ جو فیصلہ کر دیں اس کو آپ بھی منظور کریں ہم کو بھی منظور ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صادب رضی اللہ عن سے کہا تو بھائی تم کو انہوں نے جو ہے وہ حکم بنا لیا ہے ہم بھی تم کو حکم بنانے کو تیار ہیں اب تم فیصلہ کرو ہمارے ان کے بیچ جو تم ان کے بارے میں فیصلہ کر دو گے ہم کو منظور شاد امن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے مردوں کو بالغوں کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا دیا جائے اس کا ان کو خیال بھی نہیں تھا بنو قرضہ کو کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ دیں گے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بڑے نالائق انہوں نے تو جو ہے اتنی اتنی جو ہے خلاف ورزیاں کی ہیں لہذا ان کے مردوں کو قتل کیا جائے آپ نے فرمایا سنا دو ان کو تمہارا فیصلہ اور تو انہوں نے سنا تو اب تو وہ خود ہی کہہ چکے تھے کہ سعد نماز جو فیصلہ دیں گے وہ حکم ہے ان کو ہم بناتے ہیں ہمیں منظور ہو اور سعد نماز نے یہ فیصلہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا بالغوں کو اور بچوں کو تفصیل نہیں کی تھی انہوں نے کہا مردوں کو قتل کیا جائے عورتوں کو جو ہے قیدی بنایا جائے تو وہ مجبور ہو گئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو فرمایا وہ یہ کہ بڑوں کو قتل کیا جائے بچوں کو چھوڑا جائے کیونکہ بچوں کا کوئی قصور نہیں نا بچے تو معصوم ہیں ان کا کیا قصور قصوروار تو بڑے ہیں اچھا اب بچوں اور بڑوں کی پہچان کی صورت آپ نے فرمائی کہ جن کے بال نکل آئیں جو ناف کے نیچے وہ بال نکل جائیں ان کو قتل کر دیا جائے اور جن کے بال نہ نکلیں ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے تو یہ عطیہ جو ہیں القردی یہ بنو قرضی کے ایک فرد ہیں جو آگے چل کر مسلمان ہو گئے تھے عطیہ اور ان سے روایتیں آ بھی رہی ہیں اس میں حدیث کی کتابوں میں تو یہ عطیہ کہتے ہیں کہ میں نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا دیکھو اس کو اگر اس کے بال نکلے ہوئے نظر آتے ہیں ناف کے نیچے کو تو تم تب تو اس کو قتل کرو اور اگر نہیں نظر آتے تو پھر اس صورت میں اس کو چھوڑ دو کیونکہ کم عمر ہے تو انہوں نے معلوم ہوتا ٹین ایجر رہے ہوں گے تو انہوں نے مجھے پایا اس حالت میں کہ میرے بال ابھی ناف کے نیچے نہیں نظر آ رہے تھے مجھے آخر چھوڑ دیا گیا پھر آگے معلوم ہوا کہ اس سے پتا چلا کہ آگے چل کر کے یہ مسلمان ہو گئے اور حدیث کی روایت کرنے والے بنے اور ایک روایت میں ہے کہ میں قلعہ کے قیدیوں میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے فرمایا تو لوگوں نے میرے بالوں کو دیکھا ناف کے نیچے اور انہوں نے مجھے بالوں کو اگتا ہوا نہیں پایا تو مجھے قیدیوں میں شامل کر دیا ابو حنیفہ ابو حنیفہ وابن ابی لیلہ ابن ابی لیلہ ان حکم المخصم انبن عباس ان رضول مشرقین خندق فعوت المشر بجی فتح فعت المشرکون بجی فتح رسول الله صلی الله وسلم ان ذلك ابو حمیفہ اور ابن ابی لیلہ حکم سے اور مقصم سے اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مشرقین میں سے خندق والے دن خندق میں قتل کیا گیا اور فیخ فی یعنی وہ خندق میں مار کے اس کو ڈال دیا گیا تھا تو مشرق... مشرقین نے اس کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے لاش لینے کے واسطے کچھ مال کی پیشکش کیونکہ وہ تو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا تو اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قبضے میں جو کچھ بھی ہے اس واسطے انہوں نے کہا کہ صاحب اس کی لاش ہم کو دے دیجیے اور اتنا مال ہم دینے کو تیار ہے مشرقین نے کہا نبی کریم صلی اللہ وسلم نے منع فرما دیا اس بات سے کہ مردہ اور یہ لاش کے بدلے میں مال لیا جائے یہ غلط ہے مردوں کو بیچنے والے ہم تھوڑی ہیں کہ ہم مردے بیچیں گے ویسے اس سے معلوم ہوا کہ مردہ جو ہے وہ اس کی قیمت نہیں رہتی تو یہ تو بڑی ویسے بھی اخلاقی لحاظ سے بڑی گندی بات ہے کہ لاشوں کو بیچ رہے ہیں اس بات سے آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا کہ ام مال اس کے بدلے میں لیں اور مردے بیچیں مسلمانوں کو بھی اس سے مطلب یہ ایک رکنا چاہیے ابو ہنی فانا ابن عمر قالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر الخمس سحتا یقسم اور یقسم ابو حنیفہ نافیس ارو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عن سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والدین اس بات سے منع فرمایا کہ جو پانچواں حصہ مال غنیمت کا اس کو اس وقت تک نہ بیچا جائے جب تک کہ مسلمان لشکر کے اندر تقسیم پوری نہ ہو جائے مثال کے طور پر جو مال غنیمت کے بارے میں چونکہ حکم شرح یہ ہے کہ پانچواں حصہ بیت المال کا ہے اور چار حصے جو ہیں وہ لشکریوں میں تقسیم ہونے ہیں تو اب پانچ وا ابھی حصے تو کر دی ہے مگر لشکر میں تقسیم ہوا نہیں اور پانچ وا حصہ جو ہے وہ یہ کمانڈر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جو مال ملا ہے وہ سارا کا سارا بیت المال میں بھیجے وہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ پانچ و حصہ نکالنے کے بعد اگر وہ وہاں بیچنا چاہے تو بیچ کر کے اس کی رقم بیت المال میں بھیج سکتا ہے ورنہ اب ظاہر ہے کہ ہر طرح کا سامان ہوگا بھاری اور ہلکا وہ کہاں ہے پھرے گا سمجھنا ایک شہر سے دوسرے شہر سامان اٹھاتا پھرے اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ جس سے تلواریں ہیں بھالے ہیں گھوڑے ہیں خچر ہیں وغیرہ وغیرہ اگر اس شہر میں کوئی خریدار مل جائے تو اس کو بیچ کر کے اس کی رقم جو ہے بیت المال بھیج سکتے ہیں سرکاری خزانے میں مگر یہ اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ یہ مال لشکریوں میں تقسیم نہ ہو جائے ہر ایک حصہ ان کو مل جائے اس کے بعد اس مال کی تقسیم ہونی چاہیے کیوں اس لیے کہ اس سے اتنا پیدا ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ گورنمنٹ نے کمانڈر نے اچھا مال تو پہنچنے کے واسطے خود رکھ لیا ہم کو خراب مال دیا اس واسطے سب کا مال تقسیم ہو جانے کے بعد جو پانچواں حصہ بچے گا تب اس کی فروختگی ہونی چاہیے ابو حنی فان ابن عباس عباسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یقسم شی بدرین الا بعد مقدم ہی بالمدینہ ابو حنیفہ مقصد سے اور ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنی جو کچھ تھا اس کی آپ نے تقسیم نہ فرمائی اس وقت تک جب تک کہ آپ مدینہ میں نہیں تصریف لے ہے اس میں بعض امہ کا اور بعض فکا کا کہنا تو یہی کہ میدان جنگ میں ہر کسی تقسیم نہ ہو اور جب تک جب ملٹری بارکوں میں واپس آ جائے بیرکس میں تو اس کے بعد وہ مال کی تقسیم ہوگی تب ان کو دیا جائے بعض کہ تو اس حدیث مطابق کہنا یہ ہے لیکن امام منیفا اور دوسرے حضرات کہنا یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے مگر آپ نے ایسا کرنے کی کوئی ہدایت نہیں کی ہے کسی سہولت کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہوگا کوئی شرعی کوئی وجہ نہیں معلوم ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا بس سوائے سہولت کے اس بات اب کمانڈر جو ہے وہ سارے مال کو ڈھوتا پھرے تو وہ ذرا مشکل ہے حضرت امام بنی فرحمۃ اللہ علی کی نظر بارہ دور رس ہے اس زمانے کے اندر اب کہاں کہاں سے وہ ساری گاڑیاں اور بڑے بڑے ٹینک ڈھوتے پھریں گے وہ خیر اب تو حالات ہی دوسرے ہیں لیکن یہ کہ اگر مال کے تقسیم کی صورت ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ فوج اور مرٹری بیرکوں میں پہنچ جائے اور تب ان کو مال دیا جائے بلکہ اگر میدان جنگ میں ہیں اور دشمن وہاں سے بھاگ چکے ہیں اور جو مال قبضے میں آیا ہے مسلمانوں کے وہ بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ عن الحسن عن الشعبی قال سمیت النعمان یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بینن والحرام بینن وما کا مشتبہ ت لَا كَثِيرٌ مِّن النَّاسِ فَمَنِ کی جمع ہے لیکن یہ لفظ اگر اس کے مقابلے میں جو خریدنے کے لیے لفظ ہے وہ نہ لائے نہ لایا جائے اور وہ ہے لفظ شرا اور اشترا تو اگر یہ دونوں لفظ ساتھ نہ آ رہے ہوں تو پھر بعض دفعہ البیک کا لفظ دونوں معنی میں استعمال ہو جاتا ہے خرید اور فروخت دونوں کے لیے اسی طرح سے اگر اشترا کے مقابلے میں جو لفظ بے نہ لایا جائے تو بعض دفعہ اشترا کا بھی استعمال اسی دونوں کاموں کے لیے آ جاتا ہے مثلا, مثلاً یہ کہ وہ منگیشری نفسا گفتگا امردات اللہ وہاں شرا کے معنی جو ہیں وہ بیچنے کے حالانکہ شرا کے معنی اور اشترا کے معنی خریدنے کے ہوتے ہیں تو یہاں البیو جو لائے ہیں چونکہ اس کے مقابلے میں اجشرا اشترا دو لفظ نہیں لائے ہیں کوئی بھی لفظ نہیں لائے جو خریدنے کے معنی میں آتا ہے تو اس لفظ کے اب معنی کیا بن جائیں گے خرید و فروخت یعنی اس کتاب میں اس چیپٹر میں خرید و فروخت سے متعلق حدیثیں آ رہی ہیں اسی وج سے تمام محدسین اور تمام فقہ بس کتاب یہی عنوان اور ٹائٹل لگاتے ہیں اس طرح کے مسائل اور احادیث کے لیے ابو حنیفہ حسن سے حسن بصری سے اور وہ عامر ابن شرحیل شاوی سے بہت مشہور محدث ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ تقریر کرتے ہوئے حضرت نعمان ابن بشیر نے یوں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علام سے یہ فرماتے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے لیکن ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام ان دونوں کے درمیان وہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو مشتبہ ہیں لا عالمہ کثیر کثیر و منس بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو جانتے نہیں سو جو شبہ سے بچ گیا اس نے برات حاصل کر لی اپنے دین کے لیے اور اپنے آبرو کے لیے اپنی جان کے لیے صاحب برات حاصل کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے معاخذے سے اس نے بچا لیا اپنے آپ کو جو شبہات سے بچ گیا شبہات اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک خرید و فروخت کے مسائل ہیں اس میں یقیناً کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو قرآن نے اور حدیث نے وضاحت سے بترا دیا کہ یہ حلال ہیں کچھ چیزوں کو قرآن حدیث نے وضاحت سے بترا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں کچھ چیزیں وہ بھی ہیں کہ جن کا کوئی تذکرہ قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے چونکہ آدمی نف پسند واقع ہوا ہے خاص طور پر مال و دولت کا جہاں معاملہ آ جائے تو جلدی سے اس کی طبیعت تعبیر کرنے لگ جاتی ہے دو چار پیسے کا فائدہ نظر آیا تو وہ اس میں یہ کہ ٹھیک ہے صاحب نے دیکھا ہوگا ارے صاحب یہ بتائیے کوئی مسئلہ پوچھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے یہ اگر جائز نہیں دکھا تو ناجائز بھی تو نہیں دکھا سمجھ میں آیا تو یہ اس طرح کی تعویل کب آدمی کرتا ہے جب کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ کام میں کروں تو ایسی تعوی کرتا تو جہاں چار پیسے کا فائدہ نظر آیا تو ظاہر ہے اس کا ذہن تو تعویر کرے گا کہ بھائی ممانعت تو نہیں ہے نا جب حرام نہیں ہے تو پھر کیوں اس سے وہ کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے سے یہ کہ اگر کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا ذکر نہیں آیا تو غور کرو غور کرو گے تو اس میں کچھ چیزیں کچھ پہلو کچھ آسپیکٹ جو ہیں اس میں حلال کے معلوم ہوں گے کچھ آسپیکٹ اور پہلو اس کے کیا ہیں وہ حرام کے ہیں ایسی چیزیں کہلاتی مشتبہ تو ان سے جو شخص بچ گیا ظاہر ہے کہ ان سے بچنے والا وہی ہوگا کہ جو برائیوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام کر رہا ہے تو جو برائیوں سے زیادہ بچنا چاہتا ہے وہ حرام سے کیسے نہیں بچے گا تو اس لیے جس نے اپنے آپ کو مشتبہ ہاں سے بچایا وہ خود بخود حرام سے بچا اور جب حرام سے بچ گیا تو اس نے اپنے آپ کو برائیوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ کر لیا اور اس کا دین جو ہے وہ بھی محفوظ ہو گیا اچھا صاحب اس کے لیے ایک اور مثال بھی حدیث میں آئی ہے اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص بکریاں چرا رہا ہے ایک میدان میں اور اب اگر ہوشیار چرواہا ہے بکریاں چرانے والا تو وہ اپنی بکریوں کو کسی آدمی کی کے کھیت کے کنارے تک نہیں لے جانے دے گا جو اس کی باڑ لگی ہوئی ہوتی ہے بانڈری اس کے پاس تک نہیں جانے دے گا کیونکہ اگر وہ پاس تک جانے دیا اس نے تو پھر خطرہ اس کا کہ ادھر اس کی نظر چوکی اور ادھر اس نے بکری نے چھلانگ لگائے اور کھیت میں گھسی اس لیے کہ اس کو کھیت میں ہری ہری نظر آ رہی ہے سو میں آیا تو وہ اس کو اس کی تمیز نہیں ہوگی کہ یہ دوسرے کا مال ہے کھانا کہ نہیں کھانا بکری پہنچ جائے گی تو ہوشیار چرواہا کون ہوگا کہ جو احتیاط کرے بکری کو کسی کے کھیت کے کنارے تک پہنچ پہنچنے نہ دے یہ مثال آپ نے اس لیے دی کہ ہم نگہبان ہیں اپنے نفس کے نفس جو ہے وہ ڈام ڈول رہتا ہے ادھر چل ادھر چل ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر کود تو نفس کو اسی طرح سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے جس طرح سے ہوشیار چرواہا اپنی بکریوں کو کنٹرول کرتا تو اگر بے احتیاطی ہوئی تو نفس تو وہ لے ڈوبے گا تو اس لیے مشتبہات سے بچنا چاہیے جہاں تک مشتبہات کا تعلق ہے اس میں علماء بال کی کھال نکالنے کی ہے ان کی عادت ہے اور نہ نکالتے تو مسائل کہاں سے نکلتے اب انہوں نے سوچا کہ مشتبہات جو ہیں یہ ویسے ہیں کس کیٹیگری میں بات سمجھ میں آئی حلال والی کیٹیگری میں ہیں یہ حرام والی کیٹیگری میں یہ تو بات معلوم ہے کہ مشتبہات ان کو کہتے ہیں کہ جن کا حکم واضح نہیں ہے کلیئر نہیں ہے یہ تو ہے مشتبہ مگر اوریجنلی جو ہے اصلاً ان کا تعلق حلال سے ہے یا حرام سے ہے تو بعض حضرات کا جو اکثر جو ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ محرمات سے ہی ہوگا اور اس لیے ان سے بچنا چاہیے اگرچہ واضح نہیں ہے لیکن ایک اس سے بچنا بعض دوسرے حضرات کا کہنا ہے یہ نہیں یہ حلال کیٹیگری سے ہوں گے کیوں اس واسطے کے اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کو مباح اور حلال رکھا ہے سوائے ان چیزوں کے کہ جن کو اللہ نے حرام بتا دیا تو جب ان کو حرام نہیں بتایا تو یہ ہیں تو حلال کے قبیل سے اور حلال کے گروپ سے مگر یوں کہ اس لیے کہ ان کا حکم واضح نہیں ہے اس لیے ان کو مشتبہ مانا جائے گا لہٰذا ہاتھ سے بچنا چاہیے میں یہاں بات کو تھوڑا بدل دیتا ہوں اور وہ اس لیے کہ ہم کو اس سے یہاں واسطہ پڑتا ہے اور لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں بات چیزوں میں مثلا کھانے پینے کا چونکہ بھیو کا مسئلہ ہے اس لیے میں لا رہا ہوں کہ یہاں نماز کا مسئلہ نہیں ہے یہاں روزے کا مسئلہ نہیں ہے یہاں زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے مشتبہات کے بارے میں اللہ کے رسول ہی بات فرما رہے ہوں یہاں خرید و فروخت کا مسئلہ آیا تو کھانے اور پینے کے سامان جو ہے وہ خود بخود اس میں آ جائے گا اس کے معنی یہ ہوگا کہ خرید اور فروخت میں اگر ہم کو مشتبہات سے بچنا ہے تو کھانے اور پینے کے اندر تو اور بھی زیادہ مشتبہات سے بچنا چاہیے کیونکہ خرید و فروخت کا, آ... آ... آ... کا مقصد کیا ہے پیٹ بزنس کہاں کو کرتے ہیں میاں پیٹ کے لیے ہی کرتے ہیں نا بھائی تو اصل تو کھانا ہی ہوا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دکانداری میں تو بہت مستقبل بن جاؤ اور کھانے میں جو ہے وہ بحتیات ہو جائے کھاتے رہے جو چاہے مل جائے یہ تو نہیں کر سکتے تو تو اس سے اصل احتیاط تو کھانے کے واسطے لقمہ حلال کے سوا کوئی چیز پیٹ میں نہ جائے اگر مشتبہ سے دکانداری کے اندر بزنس میں بچانا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ مشتبہ مال پیٹ کے اندر نہ جائے تو اصل تو کھانا ہی ہے اب یہاں میں جس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ صاحب مسئلہ رات دن لوگ پوچھتے ہیں اور میں تنگ آ چکا ہے جب یہ کوئی پوچھتا ہے کہ اس کو مجھے ایسا ہو جاتا ہے جس کہ صاحب کہا چڑ ہو گئی وہ یہ گوشت کا مسئلہ ہے کہ صاحب یہ حلال ہے کہ اب مجھے یوں سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اس پر جو ہیں اصرار کیوں کرتے ہیں کہ صاحب ہم جب یہ سکرے رہے ہیں کہ حلال ہے تو بس حلال ہے ایک تو یہ کہ اصرار بھائی مجھے, مجھے ایک چیز نہیں کھانی آپ کا کیا نقصان ہے میں اگر نہیں کھا رہا ہوں آپ کا کو کوئی نقصان ہے لیکن آپ فورس کیوں کرتے ہیں مجھے اس بات پر کہ نہیں ضرور کھاؤ کہ آپ کون سے اللہ کی طرف سے اس بات کے لیے مقرر ہو کے ہیں کہ نہ کھانے والوں پر آپ اصرار کریں کہ ضرور کھاؤ ضرور کھاؤ ضرور بھائی تم کو اپنا منہ خراب کرنا جاؤ کر لو مگر ہم کو کیوں مجبور کرتے ہیں ایک تو اس بات پر مجھے غصہ آتا ہے جو بھی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کا علم نہیں فقہ معلوم نہیں سنی سنا بلکہ ظلم کی بات یہ ہے کہ مجھے ابھی اسی اسی لاسٹ ویک ہی یہاں ایک بچہ ہے نوجوان اور اس نے نام لے کر مجھ سے کہا کہ یونیورسٹی کے اندر فلانا جو ہے وہ یہ کیا نام ہے بہت لوگوں پر اس بات کے لیے اصرار کر رہا ہے کوئی ضرورت نہیں فقہ کو اور مومن ابو عنیفہ کے بھی نہیں ہیں شافی کے بھی نہیں ہیں مالکی کے بھی نہیں ہیں ہم تو اللہ کے اور رسول پر ایمان مان لائے جو حدیث کے اندر ہے ہم اس کو مانیں گے لہٰذا ہی حلال اور میں نے کہا کہ حدیث کیا پیش کرے تو کہنے کہ وہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس جو ہیں وہ اہل کتاب کا کھانا آ... آ... پہنچا تھا تو وہ پوچھا گیا کہ صاحب ایسا کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا آپ نے فرمایا تم لے لو کھا لو سمجھے نہیں آپ محدثین کا اور جو پہلے زمانے کے مسلمان تھے ان کی حالت کیا تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو حدیثیں کیا اوروں سے کم یاد ہوں گی اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں کہ ابو بکر جو پہلے مسلمان ہیں مردوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال تک آپ کے ساتھ رہے ہیں جن کا اتنا طویل وقت آپ کے ساتھ گزرا ہو ان کو سب سے کم حدیثیں یاد ہوں گی یہ یا سب سے کم حدیثیں معلوم ہوگی نہیں ان کے بارے میں یہ بات کتابوں میں ہے ان کی بایوگرافی میں کہ ان کو یہ ڈر رہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من علی علیہ متعمد فلی مقدو فنار جس نے میرے تعلق سے جھوٹ بھی کوئی, با کوئی بات جھوٹ کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے یہ وہ لفظ تھے آپ کے کہ جس نے صحابہ کے ایک بہت بڑی جماعت کو بشمول ابو بکر صدیق محتاط بنا دیا ان کے ہونٹوں کو سی دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کوئی بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ سے وہ لفظ آپ کے تعلق سے نکل جائے جو آپ نے نہ فرمایا ہو یہ تھی بات اور ابو اور ابو حرار بھی یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اس حدیث کو اور جب میں حدیث کو میں اس, اس طرح میرا ذہن جاتا ہے تو میرا بھی دل جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ میں کاپ لگ رکھ جاتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ اب حدیث بیان ہی نہیں کروں گا لیکن چونکہ میں دوسری طرف میرا ذہن یہ جاتا ہے کہ اگر ہم نے سب نے یہ کام کرنا شروع کیا تو یہ پورا ذخیرہ دین کا جو ہے ہمارے پیٹوں کے اندر رہ جائے گا سینوں میں دفن ہو جائے گا علم کو تو پھیلانا ہے میں نے عرض کیا کہ کہاں تو یہ حالت اس دور کے لوگوں کی اور کہاں یہ جی حالت ہے حدیث نہیں اور حدیث کہہ رہے ہیں آپ سمجھیں آپ حالانکہ اس مضمون کی حدیث ہے ہی نہیں بالکل جو وہ بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث یہ عالم ہے علم کا اور آتے ہیں صاحب آ, وہ ناواقف لوگوں پر ہندوستانیوں پر پاکستانیوں پہ جن کو بچار وہ کچھ نہیں آتا ہوگا وہی وہ, وہ سمجھتے ہوں کچھ نہیں آتا ان پہ فورس کرتے یہ ہے ظلم کی بات اللہ سبحانہ ہو بارا ان کی اصلاح فرمائے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس میں مان لیجئے کہ صاحب کسی بھی دلیل سے گھما کے پھر آ کے کسی بھی طرح اگر آپ حلال ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں اس گوشت کو کہ جو مسلمان نے جس کا ذبح نہیں کیا جس پر کے زبا کے وقت میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا اگر آپ کسی بھی فقی کے دلیل سے کسی بھی اس سے نہ آئے تب بھی دوسرے فکہ کے جب دلائل اس کے حرمت کے آئیں گے تو اب حلال اور حرام کی جب دو دلیلیں آ جاتی ہیں تو کیا بن جاتا سمجھ تو الحلال بین الحرام بین کے تحت تو پھر بھی نہیں آیا کہ حلال واضح اور حرام واضح اس کے بیچ میں نہیں آئے گا زیادہ زیادہ اگر آپ لائیں گے تو مشتبہ میں لائیں گے تو مشتبہ سے بچنے کو کہا گیا کہ مشتبہ میں ڈوب جانے کو کہا یہ کون سی حدیث نکال کے لائیں گے کہ مشتبہ چیزوں کو کھاؤ یہی تو حدیث ہے کہ مشتبہ سے بچو یہ حدیث تو کوئی نہیں ملے گی کہ مشتبہ سے فکر مت کرو خوب کھاؤ یہ کہاں ہے یہ ہے وہ بات جس کے لیے میں ڈرتا بھی ہوں اور اپنے دو ساتھیوں سے اسی لیے منع کرتا ہوں کہ بھائی کون سا فرض ہے کہ ہم ضرور کھائیں یہ تو نہیں کہ ہمیں یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ نے بکری کا گوشت حرام کر دیا یہ تو نہیں کہتے اونٹ کا گوشت حرام کر دیا یہ تو ہم نہیں کہہ رہے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے وہ یہ کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ایک تو یہ کہ فکلو مما ذکی رسم اللہ جس پر اللہ کا نام دیا جائے اس کو کھاؤ ایک بات ظاہر ہے کہ یہاں گیہوں اور چاول اور سبزی اس کا ذکر نہیں ہے, ہے؟ وَلَا تأكلوا ممّا لَم اسم اللہ وَإنَّهُ لَفِسْق. یہ بھی قرآن شریف اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ یہ نافرمانی ہے فسق نافرمانی فرمانی یہاں بھی روٹی اور چاول کا ذکر نہیں ہے سمجھ میں آیا اس لیے کہ وہاں جانوروں ہی کا ذکر آ رہا ہے حرمت علی مل وغیرہ جانوروں کا ذکر تو جب یوں فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے نہ کھاؤ تو اب اس آیت کے مقابلے میں بتائیے آپ کہ امام شافی کا مسئلہ کیا ہے امام حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے فرانے کا مسئلہ کیا ہے ان باتوں کو لائیں گے قرآن کی آیت جب واضح ہے امام ابو حنیف, امام حنیف اور امام اور امام شافی کا مسئلہ کو سمجھا ہی نہیں لوگوں نے مسئلہ جو ہے وہ تو صرف اتنا ہے کہ زبا کے وقت میں بسم اللہ پڑھنا اللہ کا نام لینا یہ فرض ہے کہ سنت ہے امام شافی کہتے ہیں سنت ہے امام بنیف کہتے ہیں فرض ہے یہ فرق ہے یہ کس نے کہا کہ نام لو, لو کہ نہ لو یہ تو مسئلہ کسی بھی امام کے نزدیک نہیں یہ ہے وہ باتیں کہ جس کو لوگ سمجھتے نہیں اور پھر ہم لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں ان کے دین کے ساتھ بھائی تم کو جو علم نہیں آتا بیٹھو یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ وہ ہمارے کہتے ہیں نیم حکیم خطرے جان اور نیم نیم کیا ہے مولوی نیم ملا خطر ایمان نیم حکیم خطر جان وہ اس طرح تمہارش یہاں تو نیم بھی نہیں ہے کوارٹری ہیں تو بہرحال یہ کہ شبہ سے بچنے کی آپ نے ہدایت فرمائی تو یہ حدیث کو اسی واضح لائے کہ اگر ایسے مسائل ہوں بھی تو اس میں احتیاط یہی کرنی چاہیے کہ ان کو استعمال نہ ہو اور باب نمبر 166 سو چھیاسٹھ اللہ الرحمن الرحیم باب اللہ عنی علی الخمر متعلقی ہے ابو حنیفہ عن انحماد عن سعید ابن جبیر عن ابن عمر قالا لوئن تل خمارو وا سروہا و ساکی و و با و شراب اور اس کے متعلقات جو ہیں ان پر لعنت سے متعلق یہ باب ہے ابو حنیفہ حماد سے اور وہ سعید ابن جبیر سے اور وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ شراب پر اور اس کے بنانے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور اس کے پینے والے پر اور اس کے بیچنے والے اور اس کے خریدنے والے پر لعنت کی گئی ہے یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے لیکن اگر مضمون شریعت کے عام احکام کے مطابق ہو تو موقوف حدیث بھی معتبر ہوگی جس طرح سے مرفو حدیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جیسے معتبر ہوتا ہے اسی طرح سے موقوف حدیث یعنی صحابی کا قول بھی معتبر ہوگا کیونکہ شراب کا حرام ہونا تو قرآن شریف میں موجود ہے جب قرآن شریف میں شراب کا حرام ہونا موجود ہے تو پھر یہ موقوف حدیث کے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ شراب پر لانت اور اسے متعلقات پر اس کو یہ نہیں سمجھ جائے گا کہ بھئی موقوف عدیث ہے لہذا کمزور مسئلہ ہے قرآن شریف میں حرمت علیکم ال... یا ایوالذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رشت من عمل الشیطان فاشتنبو فرمایا گیا کہ ایمان والو بلا شبہ شراب اور جوہ لاٹری جس کو کہتے ہیں والانصاب والازلام اور اسی طرح سے انصاب جو بتوں کے اوپر کے چڑھاوے ہیں وہ ہے انصاب اور والازلام اسی طرح سے تیروں کے ذریعے سے اس زمانے میں معلوم کیا جایا کرتا تھا کہ بھئی یہ کام کرنا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کام کیا جائے کہ نہ کیا جائے سفر میں جاتے وقت میں وہ پنڈت کے پاس جایا کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے کہ ہم کو سفر کرنا بتلاؤ کہ یہ سفر ہم کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ جھولے میں تیر ڈال, تیر، تیر ڈال کر کے اور اس میں سے ایک تیر نکال کے بولا کرتا تھا جو بھی اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ سفر کیا جائے کہ نہ کیا جائے اور اس پر عقیدہ ہوا کرتا تھا ظاہر ہے کہ یہ باتیں اسلام کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتی تو اس کو بھی کہا گیا کہ والا اسلام ریس سوم یہ گندی بات فشت تو اس سے بچو تو شراب کو گندا کہا گیا جب گندا ہے اور اس سے بچنے کو کہا گیا تو اب اس سے بڑھ کر اور کیا حرام ہونے کے لئے کوئی اور لفظ ہو سکتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کی بات آئی ہے ایک اور حدیث میں اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ شراب کے سلسلے میں کہا گیا شراب سے م... کے متعلقات کے سلسلے میں اس میں تو یہاں تک ہے کہ شراب کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر اپنے سر پر اپنے کندھے پر رکھ کر لے جانے والا اس پر بھی لانت اور اسی طرح سے جس کے لیے شراب تیار کی جا رہی ہے اس کے لیے اس پر بھی لانت اور جس کے لیے خریدی جا رہی ہے اس پر بھی لانت جس کے لیے بیچی جا رہی ہے اس پر بھی لانت مطلب یہ کہ شراب کے سلسلے میں کوئی بھی کسی طرح کا عمل جو ہوگا وہ منع ہوگا اور ناجائز اور حرام ہوگا شریعت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اس میں شراب کی بے انتہا نفرت دل میں بٹھانا چاہتی ہے لیکن عجیب بات یہ کہ جتنا شریعت نے اس کے سلسلے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس سے بچنے کو کہا ہے اتنا ہی اب یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان اس کو بہت ہلکی بات سمجھ رہے ہیں اور یہ ہے کہ وقت مسلمان بھی اس میں مبتلا ہونے لگے بعض کہ جو شراب پینے اور پلانے میں یا اس کی خرید اور فروخت میں بزنیس بیوپار میں لگے ہوئے ہیں آگے کی حدیث آ رہی ہے جس میں بینچنے والوں کا یہ مسئلہ ہے حمد عن نبی عن محمد ابن قیس قال سألت ابن عمر او سألہ ابو قصیر عن بیء الخمر فقال قاتل اللہ اليہود حرمت علیہم الشحوم فحرموا اکلہا واستحلوا بیعہا و اکلوا اسمانہا و الذي اللہ حرم الخمر حرم ابا واقلا سمنیحا حمد اپنے والد سے اور وہ محمد ابن قیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا یہ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے ابو کثیر نے پوچھا شراب کے بزنس کرنے کے تعلق سے کہ شراب کا بیچنا یہ شراب پینا تو غلط ہے لیکن شراب کا بیچنا بھی درست ہے کہ غلط ہے یا اس کا بیچنا درست ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ یہود کو ہلاک کرے کہ ان پر چربی حرام کی گئی تھی جو جانور کے پیٹ کے اوپر کی چربی ہوتی ہے وہ حرام تھی ان پر تو چربی حرام کی گئی تھی انہوں نے اس کے کھانے کو تو حرام سمجھا لیکن اس کے خرید اور فروخت کو حلال سمجھا تو جو چیز حرام ہے اس کی اس کا بزنس بھی تو حرام ہونا چاہیے اور وہ عقل و اور اس کے جو ہے قیمت اور اس کا منافع انہوں نے کھایا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس ذات نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اسی نے اس کے خرید اور فروخت کو اور اس کی قیمت کے کھانے کو بھی حرام قرار دیا تو لہٰذا شراب کے بزنس بھی نہیں ہونا چاہیے یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ایسے اسٹور میں کام کرنا کہ جس میں شراب بھی بکتی ہے تو ایسے اسٹور میں بزنس جاب وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. اس بارے میں میں بتا دیا کرتا ہوں اور یہاں بھی بتا دوں میں کہ اگر ڈائریکٹ شراب ہی کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا ہوا تو تو وہ جاب بالکل ناجائز ہے لیکن اگر عام پورے اسٹور میں کام کرنا ہے جس کا ایک حصہ شراب کا ہے اور وہ اس سے متعلق وہ شراب کا کام نہیں ہے بلکہ اور دوسری چیزیں دیکھنی بھالنی جو بھی ہے تو پھر اس صورت میں اس میں جاب کرنا درست ہوگا کیونکہ اس اکثریت کا اعتبار ہوگا کہ اکثر جو اسٹور میں چیزیں ہیں وہ شراب سے متعلق نہیں ہیں بلکہ وہ وہ چیزیں ہیں جو جائز ہیں اس کا اعتبار کر لیں گے باب علی آکل الربا سود کے کھانے والے پر لانت ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن انحارث عن علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل, آکل الربا اور ومو موقل مو ہوا ابو حنیفہ ابو اصاق سے اور وہ حارث سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے اور کھلانے والے پر لانت بھیجی ہے یعنی کھلانے والا کون ہوگا جو سود دے رہا ہے ظاہر ہے کہ وہی وہ تو وہ دے گا تب تو لینے والا لے گا اور لینے والا لے کر کھائے گا تو چونکہ یہ اس میں حصہ دار بن رہا ہے اس واسطے اس پر بھی لانت ہے ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ بھی قرآن شریف میں قرآن شریف میں اس سود کے تعلق سے بڑی سخت بات آئی ہے کہ یادین امن الطق اللہ وزر الماں بقی امین رباً کُتم ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور سود کا جو جاہلیت کے زمانے سے چلا آ رہا تھا جو باقی حصہ رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو یعنی یہ بھی نہیں کہ پچھلا بقایا ہے وصول کر لو اس کو بھی ایسے کیسے ہی چھوڑ دو اور کہا گیا تھا کہ فعلم تفالو فضنو بحرب من اللہ و اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو پھر کہا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان کر دو ان لوگوں کے اندر جو سود کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے سود کے لینے اور دینے کو ہاں البتہ فقہ نے یہ فرق کیا ہے کہ لینے والا اور دینے والا ان دو میں سے کس کا جرم زیادہ ہے تو ظاہرہ لینے والا جو ہے وہی تو سب سے بڑا مجرم ہے دینے والا ہو سکتا ہے کہ مجبور ہو حرام تو دونوں فعل ہے لیکن کھانے والا جو ہے اس, کے اس کا جرم بڑھ جائے گا دینے والے کے مقابلے میں بابر فی نسی ابو ایک سو 169 ون ہنڈریڈ سکسٹی نائن بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الربا فل اشیا بل بالفضل اس میں کچھ چھ چیزیں بیان کی گئی ہیں جس میں زیادتی کے ساتھ جس کا لین دین جو ہے اس کو ربا قرار دیا ہے ابو عنیفان نبی سعید الخدری عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذهب بالذهب والمثل بمثل والفضل ربن والفضة بالفضة وزنا بوزن والفضل ربن والتمر بالتمري والفضل ربن والشعير بالشعير مثلا بمثل والفضل ربن والملح بالملح مثلا بمثل والفضل ربن وفي رواية الذهب بالذهب وزنا بوزن يدا بيد والفضل رب mata والحضر وکیرم بکیرن ولفاد الڈا و تمر و بل کردل ڈبا ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ ابو حنیفہ آتیہ سے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں برابر شرابر ہوگا اور زیادتی جو ہے وہ سود ہوگی اور چاندی چاندی کے بدلے میں ہم وزن ہوگی اور زیادتی سود ہوگی کھجور کھجور کے بدلے میں برابر شرابر ہوگی زیادتی اس کی سود ہوگی جو جو کے بدلے میں برابر شرابر ہوں اور زیادتی سود ہوگی نمک نمک کے بدلے میں برابر سرابر ہوں زیادتی سود ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ سونا سونے کے بدلے میں ہم وزن ہو ہاتھوں ہاتھ ہو اور زیادتی سود ہوگی اور اسی طرح اور گہوں گہوں کے بدلے میں برابر سرابر ہوں ہاتھوں ہاتھ اور زیادتی سود ہوگی اور کھجور کھجور کے بدلے میں نمک نمک کے بدلے میں برابر سرابر ہوں اور زیادتی سود ہوگی اصل میں قرآن حکیم میں اس تعلق سے جو آیت ہے وہ ہے احل اللہ البیہ وحرم الربا اللہ سبحانہ و تعالی نے خرید اور فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا تو سود کی حرمت تو قرآن سے واضح ہو گئی لیکن سوال یہ ہے کہ سود کا اطلاق کس طرح کے معاملات پر ہوگا صرف کیش کے لین دین پر کہ جو بھی کہیں کرنسی ہے اس کرنسی کو زیادتی کے ساتھ لینا وہ سود ہوگا اور برابر برابر ہو تو سود نہ ہو یا کیش کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں اضافے کے ساتھ لینے سے وہ سود بنتا ہو کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں سود کو تو حرام کیا اور خرید و فروخت کو حلال کیا تو خرید و فروخت کی جب اس میں عام ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنی قسمیں ہوں گی جتنی صورتیں ہوں گی وہ سب حلال ہیں تو آیت جو ہے وہ کہا جائے گا کہ مجمل ہے یعنی اس میں تفصیل نہیں ہے اجمال ہے اس حدیث نے آ کر کے اس کو کھولا کہ صرف کیش کے اندر اضافہ جو ہے وہی سود نہیں ہے بلکہ کیش کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر اضافے سے رد اس اس کی تبدیلی اور تبادلہ کیا جائے تو وہ بھی سود بن جائے گا اچھا پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ سمجھنی چاہیے کہ سود جس کو عربی میں ربا کہا گیا ہے اس ربا کی دو صورتیں ہیں ایک ربا انسی کہلاتا ہے اور دوسرا نبا ربا الفضل کہلاتا ہے ریبا ان کے معنی تو یہ ہے کہ لین دین جو ہے وہ نقد نہیں ہے ہاتھوں ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ ادھار ہے ایک چیز آج دی گئی اور اس کے بدلے میں جو چیز لینی ہے وہ کچھ مدت کے بعد لینی ہے جو بھی اس کی مدت مقرر ہو ایک ہفتہ ہو کہ ایک مہینہ ہو کہ چھ مہینے ہو یا ایک سال ہو یا اس سے زیادہ جس کو ادھار کہا جائے گا تو ایک تو سوت کی صورت ہے ادھار میں اور دوسرا جو ہے وہ ریبا الفضل کہلاتا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ زیادتی کے ساتھ ایک چیز کے بدلے میں دو چیزیں لینا اسی اس کو کہتے ہیں ریب الفضل اضافے کے ساتھ وہ چیز تبادلے میں لینا تو ریبا کی دو صورتیں پہلی حدیث جو آ چکی ہے اس میں تو بتلایا تھا ریبا نسیہ کو کہ ادھار جو ہے اس میں ریبا ہوگا اور جو ہاتھوں ہاتھ لین دین تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے دوسرے اس میں بھی یہ حدیث میں اجمال ہے دوسری حدیثوں نے اور یہ حدیث جو آ رہی ہے اس نے اس مسئلے کو کھولا ہے تو اس میں چھ چیزیں بیان کی گئی ہیں چھ چیزیں جو ہیں ایک تو ہے سونا دوسرے ہے چاندی اور تیسرے ہے کھجور اور چوتھے ہیں گیہوں اور پانچویں ہے نمک اور جو اس کے بعد والی حدیث ہے وفی روایتین اس میں چھٹی چیز گیہوں ہے تو چھ چیزوں کو اس حدیث میں شمار کیا گیا یہ حدیث جو ہے اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اور اس کو بخاری کے علاوہ باقی تمام کتابوں نے سہای سطح کیوں کہ پانچوں سہا نے لیا ہے بخاری نے اس روایت کو نہیں لیا لیکن یہ مضمون جو ہے حدیث کا اس دار اس میں یہ تقریباً پندرہ سولہ سندوں کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے مختلف صحابہ سے تو حدیث تو مشہور ہے اور بلکہ متواتر کا درجہ ہے اس نے بارہ چھ چیزوں کو بیان کیا لیکن چھ چیزوں کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کیا یہی صرف چھ چیزیں ہیں کہ جس میں زیاتی کے ساتھ لین دین سود ہوگا یہ ان چھ چیزوں کو بطور اصول کے بتلایا گیا مسلمانوں میں ایک جماعت رہی ہے جن کو کہا گیا ہے اہل ظاہر یعنی حدیث میں جن لفظوں میں جو بات آئی اس کو ویسے کا ویسے ہی لے لینا مزید غور و فکر مت کرو یہ اہل ظاہر کہلاتے ہیں ابن حدم ظاہری داؤد ظاہری یہ اسی نام سے ظاہری کہلائے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے بس الفاظ کے جو معنی ہیں ڈائریکٹ اس کو ایز اٹ از لے لیا اس میں کوئی غور و فکر نہیں انہوں نے جائے سمجھی کہ اس میں مسائل نکالیں یہ کریں یہ اہل ظاہر کہلاتے ہیں اہل ظاہر نے تو اس حدیث کو جب سامنے لیا تو انہوں نے کہا کہ بس چھ چیزوں کو پتلایا گیا انہی چھ چیزوں کے اندر زیادتی جو ہے وہ ہوگی باقی ان چھ چیزوں کے علاوہ کوئی بھی دنیا کی چیز ہو اس میں کمی زیادتی کے ساتھ لین دین جائز ہوگا یہ ہے اہل ظاہر کا مسئلہ لیکن تمام فقہ جو ہیں فقہ احنفیہ ہوں کہ کے ہوں کہ شواف ان حضرات نے غور کیا اور غور کر کے اس میں علت کو یعنی اس کی جو کاز ریزن ہے اس حدیث کے اندر اس کو انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے ان چھ چیزوں کو جو بتلایا ہے, کیا اس کے اندر کوئی علت ہے مشترک کہ وہ علت نکلتی ہو اس سے پھر وہ علت جہاں جہاں پائے جائے گی ان سب پر اس حدیث کا اطلاق ہم کرتے جائیں گے یا یعنی اس سے جو حکم نکلنا ہے اس حکم کا اطلاق کریں گے تو چاروں فقہ اس میں غور کر کے علت نکالنے کی کوشش کی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ایک فرمانا نقل منقول ہے کتابوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور جہاں تک سوت کا مسئلہ ہے وہ واضح نہیں ہوا اس کو بعض اور جو اور نے یا اور بعض جو اس طرح کہیں کہ جو اپنی سوت کے معاملے میں چاہتے ہیں کسی طرح سے سہولت مل جائے انہوں نے اس, حدیث، اس کے اس قول کو لے کر کہا کہ مسئلہ سود کا ہے ہی نہیں اسلام میں واضح جو واضح نہیں تو ہم اس چکر میں پڑے کہ آن لین دین کرتے رہو جو چل رہا ہے انہوں نے ہاں اس کہ اس... ایسا نہیں یہ قرآن حکیم میں جب سود کو حرام قرار دے دیا گیا بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ کہ جو سود سے نہ بچنا چاہیں تو فاظنو بحر بیمین اللہ رسول ان سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان کر دیا جائے اتنی سخت بات کہی کہ جا رہی ہو تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس فرمانے کو کس طرح سے ایک بہانہ بنایا جا سکتا ہے کہ بھائی سود کے معاملات کو ہم ہلکا سمجھیں اور اپنے لیے حلال قرار دیں تو اس لیے میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا حاصل یہ نہیں ہے کہ سود کا مسئلہ صاف نہیں بلکہ ان کے فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ یہ چھ چیزیں جو مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان چھ چیزوں کے فرمانے کی وجہ واضح نہیں ہوئی ہے آپ کے ارشاد میں کہ آپ نے صرف ان چھ چیزوں کو کیوں لیا اسی واسطے فقہ نے اس میں غور کیا میں پہلے بھی بترا چکا ہوں کہ جو مسائل کے قرآن میں اور حدیث میں مجمل ہیں مثلا اور اس کی تف... اس میں تفصیل کی ضرورت ہے تاکہ اور بھی احکام نکلیں وہی فقہ کا میدان شروع ہوتا اور اس میں غور کرتے ہیں. فقہ نے اس میں غور کیا جہاں تک امام ابو ہنی فرحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے انہوں نے تو اس میں نکالی ہے دو چیزیں ان چھ چیزوں کے اندر یہ چھ جو چیزیں گنائی ہیں تھی میں ایک تو سونا ایک چاندی ایک کھجور اور ایک جو اور نمک اور گیہوں ان چھ چیزوں کو جب سامنے انہوں نے رکھا تو اس میں انہوں نے دو چیزیں نکالی کہ یہ علت ہے وہ دو چیزیں باتیں کیا ہیں ایک ہے جنس اور دوسری ہے قدر مقدار یعنی وزنی ہونا اور جس کو ناپ کر دیا جائے دنیا میں دو ہی صورتیں ہیں مقدار متعین کرنے کی یہ تو ترازو میں رکھ کے تولا جائے یا کچھ پیمانے ہوا کرتے تھے جیسے ایک ساع عربی کے اندر ایک پیمانہ تھا تو وہ پیمانہ بات چیزیں اس سے ناپ کر دی جاتی تھی ہندوستان میں بھی خاص طور پر جنوبی ہندوستان میں میں نے دیکھا کہ وہاں گہوں اور چاول تول کر نہیں بیچے جاتے وہاں ان کی آپ پیمانہ ہی ہے تو اس میں انہوں نے بھرا اور برابر کیا اور پلی بولتے ہیں وہ لوگ پلی تو پلی جو ہے وہ ایک پیمانہ ہے وہاں ساؤت انڈیا میں معلوم ہوتا ہے پرانا ریواج چلا آتا ہے کہ ترازو میں وہ چیزیں نہیں تولتے کچھ چیزیں ترازو میں تل کر بکتی ہیں لیکن یہ جو ہے یہ کچھ چیزیں ناپ کر بیچی جاتی ہیں اس حدیث کے اندر بھی اگر آپ اب غور کریں تو میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ اگر اس کا خیال کریں تو آپ کو الفاظ کا فرق اسی لیے ملے گا میں پھر لے رہا ہوں دیکھیں آپ سنیں عذاب و بزاب مسلم بے مسلم کہ سونا سونے کے بدلے میں برابر سرابر اور اضافہ جو ہے وہ سود ہے وہ الفت و بالفت اور چاندی چاندی کے بدلے میں ہم وزن معلوم ہوا کہ چاندی تول کر بکنے والی چیز ہے اس کو کسی پیمانے کے اندر رکھ کر برابر کر کے نہیں بیچ سکتے وہ تمر بے تمری اور اسی طرح سے وہ شعر و بے شعری اور یہ جو ہے جہاں مشرم بسرین کا مثلاً ہے وہاں سے مراد ہے گویا ناپ کر بیچنا اور جہاں وزن کا لفظ آئے وہاں ہے تول کر اسی واسطے آگے دوسری حدیث جو دوسری روایت لا رہے ہیں وہاں بھونی اس کی وجہ وہی ہے کہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ وزن کا لفظ ہے اور الہند پتو بالہندتی کے اندر کیلن بھی کیلین کا لفظ ہے نمک جو ہے وہ کیل ناپ کر کیل کہتے ہیں اس پیمانے کو جس کے ذریعے سے ناپ کر بیچا جائے اس کو کیل کہتے ہیں تو ناپ کر بیچنا جو بیچی جائے چیزیں اسی طرح سے جو تول کر بیچی جائے یہ اس کے لیے لفظ آئے گا قدر یعنی مقدار اور جنس تو جنس کا مطلب یہ کہ سونے کی جنس سونا ہے چاندی کی جنس چاندی ہے یہ, یہ, یہ وہ جو ہوتی ہے کوالٹی کہ صاحب یہ فلاں قسم کا سونا ہے پتہ نہیں کون کون سی قسم کہلاتی ہیں مارکیٹ میں جا کر پوچھے تو وہ نام بتائیں گے آپ کو یہ فلاں نام کا سونا ہے یہ تو فلانے نام کا سونا ہے کہیں بعض کنٹری کے نام سے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ افریقن سونا ہے تو یہ فلانی جگہ کا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ وہ نو کا فرق ہوگا یہ مثال کے طور پر ہے گہوں میں ہزاروں قسمیں ہوتی ہیں لیکن وہ جنس ایک ہوگی گیہوں وہ جو ہے وہ اس میں یہ فرق ہے یہ فرانے قسم کا کیوں ہے لال گیہوں ہے سفید کیوں ہے وہ ناؤ کا فرق ہے تو امام بحنی فر احمد اللہ علیہ نے جو اس کے اندر علت تلاش کی ہے وہ ہے جنس اور قدر اس کا مطلب یہ گہوں کو گیہوں کے بدلے میں برابر سرابر ہی بیچنا ہوگا کمی زیادتی کے ساتھ اس کو نہیں بیچ سکتے چاہے اس میں کوالٹی کا اور قسم ہی کا فرق کیوں نہ ہو کیونکہ وہ نو کا فرق ہے جس کا اعتبار نہیں جنس اگر ایک ہے تو کمی زیادتی جائز نہیں سمجھ میں اسی طرح سے سونا سونے کے بدلے میں برابر سرابر ہوگا کمی زیادتی اس میں جائز نہیں ہوگی چاہے اس میں نوعیت کا فرق کیوں نہ ہو چاندی چاندی کے بدلے میں برابر سرابر ہوگی تو یہ جو ہیں یہ جنس اور مقدار یہ دو انہوں نے اصول نکالے اس واسطے جتنی چیزیں دنیا میں تول کر بیچی جاتی ہوں جتنی چیزیں ناپ کر بیچی جاتی ہوں اس میں اضافہ ناجائز ہوگا سود ہوگا یہ تو ہنفیہ نے ایک علت نکالی اور اس, اس کے مطابق انہوں نے کوئی اصول قرار دے کر اس حدیث کو اور اس میں سے دو علتیں نکال کر اور حکم نکال دیا جہاں تک شفافے کا تعلق اچھا امام احمد اب نے ہمبل کا کہ ایک روایت ہنفیہ کے ساتھ ہے اس معاملے میں یہ دو قول ان کے ہیں ایک قول میں وہ ہنفیا کے ساتھ ہے امام اشافی رحمتہ اللہ علیہ نے اس میں غور کیا حدیث کے اندر انہوں نے اس کے اندر سے دو, دو علتیں انہوں نے بھی نکالی اور ایک علت ہے تم یعنی کھانا ہونا کھانے کے قابل چیز ہونا وہ یعنی غذا کے طور پر استعمال ہونے والی اور دوسری چیز ہے اس میں قیمت ہونا قیمتی ہونا تو کھانے کا تو مسئلہ جو انہوں نے نکالا ہے وہ یہ کہ چار چیزیں اس میں کھانے کے کام میں آتی ہیں جو ہے گہوں ہے کھجور ہے نمک ہے یہ چیزیں کھانے کے کام میں آتی ہیں تو لہذا جو چیزیں بھی کھانے کے کام میں آئیں گی ہم اس کو اس حدیث کے ذہل میں لائیں گے دوسری چیز کیا ہے کہ قیمت ہونا قیمت ہونا جو نکالا ہے انہوں نے سونے اور چاندی سے نکالا ہے کیونکہ سونے اور چاندی جو ہے یہ ایک تھوڑے زمانے پہلے تک یہی دراصل جو کہ مالیت کے لیے اصل قرار پاتی تھی سمجھا ہے کسی بھی ملک کے بعد جتنا سونا اتنا ہی وہ ملک ما اتنا ہی مالدار سمجھا جاتا تھا جتنا کم ہوتا تھا اتنا کم مالدار سمجھا جاتا تھا تو سونا اور چاندی یہ نقدین کہلاتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں کہ یہ جو ہے وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس کو زیورات میں استعمال کرنا شروع کر دیا لیکن دراصل سونا اور چاندی نقدین تو انہوں نے اس سے قیمت نکالی تو جب سونے اور چاندی سے قیمت اور باقی چار چیزوں سے کھانا ہونا تو معلوم گا کہ جو چیزیں قیمتاً دی لی جاتی ہیں اور جو جو چیزیں کے کھانے کے استعمال میں آتی ہیں وہ ساری کے ساری چیزوں کے اندر وہ کیا ہوگا کہ کمی اور جاتی کے ساتھ لین دین ناجائز ہوگا یہ ہے شفافے نے اس مسئلے کو نکالا اور امام احمد اپنے حنبل کی دوسرے دوسری روایت جو ہے وہ شفافے کے ساتھ ہے تو دو قور ان کے ملتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ اچھا ان کے امام شافری کی دلیل کیا ہے نہ صرف یہ نے ویسے ہی غور کیا ہے بلکہ ان کے پاس ایک دلیل ہے اور دلیل یہ ہے مامر ابن عبداللہ کی روایت ہے جو مسلم شریف کے اندر ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ مامر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اب تعام بے تعامی مسلم بے مسلم اور تام مثر بے مسرین اور وا تا تا کہ کے بدلے میں برابر سرابر ہوگا اور جو ہے وہ سود ہے اور اس زمانے میں ہمارا کھانا جو جو ہوا کرتا تھا یہ مام ابن عبداللہ کی روایت اس میں کھانے کا لفظ آیا ہے تو امام شافی کہتے ہیں کہ اس حدیث نے ہم کو ایک اصول دے دیا اور اس حدیث کے ساتھ ہم نے جب اس کو ملایا تو معلوم کہ اس حدیث کے اندر علت جو ہے وہ کھانا ہونا ہے اور سونے اور چاندی سے وہ قیمت ہونا ہے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے غور کیا تو انہوں نے کہا کہ کھانا ہونا تو ہے مگر کھانے بھی تو مختلف قسم کے ہیں اس کے اندر جو چار چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہیں گیہوں نمک جو کھجور یہ چار چیزیں ہیں یہ کھانے کے کام میں تو آتی ہیں مگر اس سے ہم یوں نہیں سمجھیں گے ہر طرح کے کھانے, کھانے میں آنے والی چیز بلکہ وہ چیزیں کہ جن کو اسٹور کیا جا سکتا ہے ادخار جس کو کہتے ہیں جن کو آپ اسٹور کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اس میں رکھے جانے کی اس میں صلاحیت موجود ہے وہ ہونی چاہیے کھانے کی چیزیں اسی لیے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک جو سبزیاں ہیں اور اسی طرح سے پھل فروٹ ہیں جن کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا وہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ان کو ہم جنس ہونے کے باوجود کمی زیادتی کے ساتھ ان کا لین دین ہو سکتا ہے مثلا پالک ہے بھاجی ہے تو وہ پالک جو ہے یوں کہا کہ صاحب یہ لو پالک ایک کلو یہ جتنا اچھا جنس دو التیں جب نکال دی پالک اور بھاجی ہو جو بھی چیزیں جو تول کر دی جانے والی ہو جو وزن ناپ کر دی جانے والی ہو اور قیمت کے ساتھ لین دین ہو اس میں ہم جنس جو ہوگی تو کو اضافے سے نہیں دے سکتے مطلب کیا ہوا پالک پالک کے بدلے میں اضافے کے ساتھ نہیں دے سکتے ہم جنس ہونا ہاں کسی اور سبزی کے ذریعے سے پالک ترئی کے بدلے میں اضافے اور کمی کے ساتھ تو جنس بدل جائے کوئی حرج نہیں اور اسی طرح سے ایک چیز جو ہے وزن،, وزن کے ساتھ دی جانے والی ہو اور دوسری چیز جو ہے ناپ کر دی جانے والی ہو قدر بدل گئی ہے تب بھی اضافے کے ساتھ لین دین ہوگا مثلا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ نمک جو ہے وہ ناپ کر دی جانے والی چیزوں میں شمار ہوتا ہے اور یوں کہیے کہ جس وہ جو ہے مشرن اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ کھجور ہوا اور نمک ہوا اور جو ہوا اور گیہوں ہوئے۔ خجور کے بدلے میں اگر کوئی شخص کیا کہ دو پاؤنڈ ہم کو ناپ کر کے دو پاؤنڈ جو ہیں وہ کھجور دے دی ہم اس کے بدلے میں چار پاؤنڈ جو ہیں مثلا وہ دے دیتے ہیں نمک بالکل درست ہے کیونکہ جنس بدل گئی ہے تو قدر بدل جائے یا جنس بدل جائے لیکن جب تک جنس ایک رہے گی اور قدر ایک ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ اضافہ اس میں سود قرار پائے گا تو بہرحال یہ حدیث اس لحاظ سے بہت عام ہے کہ فقحان سب نے اس میں غور کیا اور علتیں نکالی ہیں اور اس سے اور چیزوں کے بھی احکام نکلے ہیں مان الرحیم ابو حنیفہ اب الزبیر جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ دئی نیب ابو حنیفہ ابو زبیر سے اور وہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا دو غلاموں کو ایک غلام کے بدلے میں تو بظاہر تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ایک غلام کو دو غلام کے بدلے میں خریدنا جو ہے وہ تو غلط ہے اس لیے کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ایک چیز کے بدلے میں دو چیز نہیں لے سکتے لیکن یاد ہوگا جو میں نے کہا تھا کہ اس میں دو شرطیں ہیں ایک تو جنس ایک ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ قدر ہونی چاہیے یعنی وزن اور ناپ والی چیزیں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو برابر شرابر اور ہاتھوں ہاتھ ہونا ہے لیکن اگر ان میں سے ایک چیز نہیں پائی جاتی تو پھر اس صورت میں ہاتھوں ہاتھ ایک چیز کو اضافے کے ساتھ بدلے میں لے سکتے ہیں جنس ایک پائی جا رہی ہے غلام غلام انسان انسان ہے لیکن یہ کہ قدر نہیں پائی جاتی یعنی نہ توڑنے والی چیز ہے نہ ناپنے والی چیز ہے اس لیے ہاتھوں ہاتھ لین دین ایک غلام کا دو غلام کے بدلے میں یہ درست ہے وہ بات نہیں پائے گئی ہاں ادھار نہیں ہوگا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ربا کی دو سورتیں ایک ربا الفضل اور ایک ریبا یعنی ادھار جو ہے تو اگر ادھار ہوتا تو پھر جائز نہیں ہوتا ہاتھوں ہاتھ آپ نے خرید و فروت کی ایک غلام کو دے کر کے دو غلام لیے تو اس لیے یہ درست ہے یہ سود نہیں بنے گا ابو حنیف عن ابن ابن دینار عن طاوس عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشتر طعاما فلا یبعہ حتی یستوفیہ ابو حنیفہ عامر اپنے دینار سے اور وہ تاؤس سے اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا خریدے تو پھر وہ اس کو نہ بیچے یہاں تک کہ وہ اس کو پورا نہ لے لے پورا نہ لینے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس کے قبضے میں آ جائے جب قبضے میں آ جائے کسی سے کوئی کھانا خریدا ہے تو کھانا خرید کر اپنے ہاتھ میں لے لے اپنے قبضے میں لے لے اس کے بعد اس کو بیچے یہ نہیں ہوگا کہ دکان پہ ابھی کھانا ہے اس نے کہا بھئی یہ کتنے کہا کہ دس ڈالر کا اور دوسرے آدمی کو جو ہے گیارہ ڈالر کا بیچ دیجیے وہ ابھی میرے پاس آیا بھی نہیں تو یہ درست نہیں ہے حتیہ صوفیہ کے معنی یہ ہے یہ سادی کو فقہاں نے سامنے رکھا اور غور کیا حتیہ کو پورا نہ لینا ایک بات آئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کن کن چیزوں میں اس کا اطلاق ہوگا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو انہوں نے کہا کہ جو حدیث میں ہے ویسے کہ ویسے ہی لیں گے کھانے کی بات ہے کھانے ہی میں بس رہے گی باقی اور چیزوں کے اندر کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو اپنے قبضے میں لیں اور تب اس کو بیچیں دوسرے آدمی کو بلکہ تھرڈ پارٹی اگر لینا چاہتی ہے تو ہم جو سیکنڈ ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں بھی آئے تو کوئی دوسری جو چیزیں ہیں ان کو ہم اس طرح سے لین دین کر سکتے ہیں لیکن کھانے کی جو چیزیں ہیں اس میں ہم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ ظاہر حدیث کو سامنے رکھ کر امام مالک کا مسلق تو یہ ہوا اور امام احمد رحمتہ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اس میں غور کیا تو انہوں نے اس میں نکالا ہے کہ جو چیزیں تولنے والی اور ناپ کر خرید اور فروخت جن کی ہوتی ہے ان میں یہ صورت ہوگی کہ قبضہ کر لینے کے بعد اپنے پاس آ جانے کے بعد پھر بیچے بغیر اس کے نہ بیچے یہ امام احمد کا مسلک ہوا اس لے کہ کھانا تول کر بکنے والی چیز ہے کھانے کی جتنی چیزیں بھی ہیں یہ ہوا امام احمد کا مسلک امام شافی رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہوا کو ہر چیز جتنی چیزیں دنیا میں خرید و فروخت کی ہیں قبضے میں لو تب دوسرے کو بیچو بغیر قبضے کے نہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اس میں بہت زیادہ یوں کہی ہے کہ ساری دنیا کی چیزیں جو خرید و فروخت ہوں گی قبضے میں آنے کے بعد ہوں گی امام ابوانی فرحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تھوڑی سی کو یہ کہ تحدید کی ہے ان کا مسلق جو ہے وہ یہ ہے جو چیزیں کے موو ایبل ہوں جس کو منقولہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ہوگا کہ اس کو اپنے قبضے میں لیا جائے قبضے میں لے کر تب تیسرے پارٹی کو پہنچا جائے جو, جو غیر منقولہ ہیں ان میں نہیں مثلا گھر ہے زمین ہے ایسی پراپرٹیز ہیں ان کو کہا جاتا ہے غیر منقولہ موویبل نہیں ہے اس میں یہ امام ونیفہ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے اپنا قبضہ ہو اور قبضہ ہونے کے بعد تب تیسری پارٹی کو بیچا جائے بلکہ تھرڈ پارٹی کو آپ بیچ سکتے ہیں ابھی ایک سے معاملہ کیا آپ نے ایک لاکھ ڈالر کا اور پیپر سائن ہو گئے لیکن ابھی تک وہ آپ کے نام پر ابھی نہیں آیا تو آپ اس کو دوسرے آدمی کو بیچ سکتے ہیں ایک لاکھ دس ہزار روپئے بیچ دے ایک لاکھ پچیس ہزار روپئے بیچ سکتے ہیں جائیداد غیر منقولہ ہے امام ونی فرحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے مارکیٹ جو, اس مارکی جو ہے وہ اسی طرح ہوتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ دیکھنا یہ ہے کہ پرٹیکولر اگر کوئی خاص مثلا, مثلا مثال کے طور پر کہ وہ سرمایہ جو ہے وہ فلانی کمپنی میں لگا ہوا ہے تو کمپنی جو ہے وہ, وہ نہیں ہے, اس کا سامان منتقل ہوتا ہے کمپنی نہیں تو اس لیے مگر چونکہ ایسا ہوتا نہیں اسٹاک مارکیٹ میں, اس اس میں یہ ہے کہ وہ اپنا نہ اس میں ملکیت کے معنی کیا ہے ملکیت اور قبضے کے معنی قبضے کے معنی یہ بھی نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز میرے ہاتھ میں آ جائے قبضے کے یہ معنی نہیں ہے بلکہ قبضے کے معنی یہ ہے کہ وہ دوسرے کے ملک سے نکل کر میرے ملک میں پورے طور پر آ جائے بیچ میں لٹکا بنا ہو یہ ہے اس کے معنی تو اسی طرح مامونی فرحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اس میں یہ دیا ہے کہ غیر منقولہ کیوں نہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ غیر منقوفیہ ہو اس کو پورے طور پر لینا یہ چیز ہوتی نہیں وہ تو اپنی جگہ ٹھہر رہے گی جو غیر منقولہ ہیں تو حتیٰ یس طفیہ کے الفاظ خود یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ چیز ایک جگہ سے منتقل ہو کر دوسرے جگہ جا سکتی ہے جبھی تو اس کو لیں گے لہذا غیر منقولہ کے اندر یہ مسئلہ نہیں چلے گا اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ حدیث بھی ہے اور بخار وہ حدیث ہے کہ ابن عمر کی بخاری کے اندر اور دوسری بھی جگہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی مکانی حتیٰ کہ کسی چیز کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرما دیا ہے جب تک کہ اس کو منتقل نہ کیا جائے تو منتقل کا لفظ جب آ گیا تو معلومہ غیر منقولہ چیزیں جو ہیں ان کو بیچ سکتے ہیں منقولہ چیزوں کو جو ہے جب تک نہیں بیچ سکتے جب تک وہ اپنے قبضے میں نہ آ جائیں ابو نہ رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر ابو حنیف نافی سے, سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دھوکے کی بحث امام نووی کا کہنا یہ ہے یہ مسلم میں بھی ہے یہ حدیث امام نوبی کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث بیع و شراء خرید و فروت و معاملات کے اندر اصل الاصول ہے یعنی یہ بہت بنیادی حدیث ہے اور اسی واسطے وہ اپنے کتاب الب کے اندر اپنی کتاب میں مسلم میں اس کو سب سے پہلے لائے ہیں اس حدیث کو کیونکہ یہ بنیاد ہے کہ ایسا کوئی بھی کاروبار کہ جس میں کسی طرح کا بھی دھوکہ پایا جائے وہ جائز نہیں ہوگا تو شریعت نے سارے مسائل جو ہیں اس کی تفصیلات میں اگر غور کیا جائے اور اس میں شرطیں اور قیدیں جو کچھ لگی ہیں اس کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ خریدار کو نہ بیچنے والے کو کسی طرح کا دھوکہ نہ ہو جھگڑے سے بچانا ہے مثلا اب غرر کے اندر کیا چیز آئیں گی مثال کے طور پر ابھی بکری کے یا گائے کے تھن میں دودھ ہے اور اس کو بیچنا تو یہ دھوکہ ہے اس واسطے کے کتنے کا کہ صاحب ہماری جو ہے وہ تین کلو دودھ دیا کرتی ہے تین کلو کے لاؤ پیسے میں اس میں یہ نہیں ہوگا اس دھوکا ہے, ہو سکتا ہے کہ تین کلو نکلے ہو سکتا ہے سوا تین کلو نکلے ہو سکتا ہے کہ ڈھائی کلو نکلے تو جب تک کہ دودھ نکل نہ جائے اور برتن میں نہ آ جائے اس وقت اس کی خرید فروخت جائے نہیں تھنوں کے اندر دودھ رہتے ہوئے نہیں بیچ سکتے اسی طرح مچھلیاں بہت زیادہ پانی کے اندر ہیں بڑا تالاب ہے بڑی ایک چھوٹی لیک ہے جس میں پانی اچھا خاصا زیادہ ہے اس میں مچھلیاں ہیں خرید و فروخت جائز نہیں جب تک کہ ان کو مچھلیوں کو پکڑنا لیا جائے ہاں کسی نے آ, مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا ہوا ہے کہ مچھلی پکڑتا ہے لا کر اس میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ مرے نہیں تب تو درست ہے لیکن کسی لیک کے اندر ہو چھوٹ, آ, اور اس میں تالاب میں ہو ندی میں ہو تو وہاں اس کے اس طرح خرید و فروخت درست نہیں ہے اسی طرح سے کھیتوں کے اندر کہ کھیت میں غلہ ابھی اس میں جو ہے بالوں کے اندر ہے تو وہاں کہہ دیے جائے کہ یہ جو ہے کھیت ہم بیچ رہے ہیں اور اتنے کا نہیں اس کی اس کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ غلہ نکال نہ لیا جائے اس میں سے اس کو نہیں بیچ سکتے تو یہ سارے بیو میں آ جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اسی کی ایک شکل مطلب بیو تو عام لفظ ہے میں نے کہا اصل اصول ہے لیکن اس کی ایک شکل آگے کی حدیث میں بھی آ رہی ہے ابو حنیفہ نبی زبیر عن جابر ابن عبد اللہ انصاری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو عن والمحاقلہ. کہ ابو حنیفہ ابو زبیر سے اور وہ جابر ابن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا ہے تو محاقلہ اور مزابنہ یہ دو چیزیں ہیں واقلا تو کہتے ہیں کہ درخت پر جو ہیں ابھی وہ لگے ہوئے ہیں پھل تو کوئی شخص کہہ دے کہ صاحب اس درخت پہ پانچ کلو یا دس کلو پھل ہیں یہ میں تم کو دس, دس کلو بیچتا ہوں دس کلو کے پیسے لاؤں یہ نہیں ہوگا یہ درست نہیں اسی طرح سے مضابنا کہ اس کھیت کے اندر جو غلہ ہے اس کی مقدار مثلا مان لیجئے کہ صاحب دس کوئنٹل ہے لہذا یہ کہ میں اس کو تم کو دس کوئنٹل کے پیسے مجھے دو ریٹ جو اس کا ہے اس کے لحاظ سے اور یہ تم کو مل یہ نہیں ہوگا یہ ہے مزابنا حاقلہ اور مزابنہ دونوں کی سے منع فرمایا ہے لیکن آگے جو حدیث جو اس کی شکل ہونی چاہیے وہ آگے آ رہی ہے ابو حنیفا نبی زبیر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہاشترین ان ان ایک ہے میں نبی ایک لفظ کہا وزن بتا کر کے کہ اس باغ کے اندر جو آم لگے ہوئے ہیں یہ مثال کے طور پر پانچ کوئنٹل ہیں اس درخت کے اوپر لہذا پانچ کوئنٹل کے پیسے لاؤ میں بیچتا ہوں یہ اس سے منع ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا یا سنا ہوگا کہ اپنے ملکوں میں اور دوسری جگہ بھی باغ بیچے جاتے ہیں باغ کی فصل بیچی جاتی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب فصل سے پہلے کوئی بھی جو فصل خریدنے والے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں جا کر کے اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے کیش دیتے ہیں اور باقی جو ہے وہ بعد میں دیں گے ایڈوانس جس کو کہنا چاہیے وہ شروع میں تھوڑا سا دے دیتے ہیں باقی بعد میں دیں گے یہ جو بعد میں دینے والی بات ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں سلم بے سلم بے سلم کے معنی یہ ہیں مال جو ہے اس کا معاملہ کر لیا جائے اور اس کی قیمت بعد میں دینا طے ہو یہ ہے سلم تو وہ جو فصل جو خریدنی ہے باغوں کی وہ ہندوستان اور پاکستان میں غلط صورت چل رہی ہے اور وہ یہ کہ ابھی مان لیجیے کہ پھل آئے گا جون میں اور دسمبر میں بلکہ اور نومبر میں معاملہ ہو گیا اس کی اجازت نہیں ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ فصل جو خریدنی ہے باغ کی وہ خریدنی چاہیے کب جبکہ اس پر پھل آ جائے ابو حنیفہ ابو زبیر سے روات کرتے ہیں اور وہ جابر سے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ پھل خریدا جائے اس جہاں یہاں تک کہ وہ یوسقیہ پھل اس میں ایک اس کی شکل بن جائے یسکیہ شکا ہے یسقہ کب کہتے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ جب جو یوں سمجھیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ درختوں میں بھی دو قسم ہیں نر اور مادہ میل اور فی میل پہ نہیں پھل آتا میل پہ تو پھول آتا ہے پھل ہمیشہ آتا ہے میل کے اوپر جیسے آپ نے دیکھا ہوا پپئی تو پپئی جو ہے وہ اس میں نر اور مادہ بالکل کھلے طور پر جو اس میں میل ہوتا ہے اس میں خالی پھول آتے ہیں اور فیمیل پر پھل آتے ہیں تو اسی طرح اور درختوں میں بھی یہ سورت ہے تو شکاہ خاص طور پر اس میں کیا بولتے ہیں کھجوروں کے اندر بھی یہ سورت ہے تو شکا یشکو کے مان آتے ہیں کہ جب مادہ جو ہے فیمیل اس میں جو وہ آئیں گے کلیاں وہ کلیاں پھٹ کر کے اور پھل اس میں بیٹھ جائے یہ ہے شکا تو پھل بن جانا چاہیے آم کے درختوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے پھول آتا ہے اور اس کے بعد آم کی وہ جس کو کیری بولتے ہیں کیری جب کیری بن جائے تب اس کی فروض اور خرید و فروض جائز ہے فصل کی اس سے پہلے محض پھول کے آنے پر یا پھول کے آنے سے پہلے کہ محض درخت کھڑے ہوئے ہیں اور پورا باغ جو ہے دیا جائے یہ جائز نہیں ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ صورت ہوتی رہی رہی ہوتی آ رہی ہے اور جس کو حدیث سے حدیث میں منع کیا گیا ہے ابو حنیفا ان جبلا عمر کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السلم حتیٰ ابدو صلاح ابو حنیفا جبلا سے اور وہ عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علام نے سلم سے منع فرمایا سلم کی میں نے وہ صورت بتائی تھی کہ معاملہ اب کر لیا جائے قیمت بعد میں دیں گے وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو باغ فصلیں لینے والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں تو اس وقت کچھ ہوتا نہیں چند ہزار ہوتے ہیں چند ہزار دے دیتے ہیں کہ بھئی ایڈوانس لو اور اس کے بعد ہم فصل جو ہے وہ جو ہے پھل توڑتے جائیں گے بیچتے جائیں گے پیسے آتے جائیں گے اور ہم آپ کو دیتے جائیں گے اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ سلم کی صورت ہے آپ نے منع فرمایا ہے سلم سے کھجوروں کے اندر یہاں تک کہ وہ اس کے پھل جو ہیں ان کی شکل نہ بن جائے تو پھل جب تک نہ آ جائے اس وقت تک اس کی فصل نہیں بیچ جائے یہ سلم کی بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نقد پیسے لینے ہیں تب جائز ہے اس لیے کہ دوسری حادیثوں میں بے کا لفظ ہے تو سلم کی بجائے تو خرید و فروخت اگر نقد ہو رہی ہے پورے پیسے لے رہے ہیں اب اس کی قیمت تب بھی درست نہیں ہوگی جب تک کہ پھل نہ آ جائے اس پر یہ تک تھا کہ اس میں کافی گھنٹہ ہے حفاط نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا النجم یعنی ابو حنیفہ عطا سے اور ابو حریرا سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب ستارہ نمودار ہو جائے تو پھر آفتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ستاروں سے برا دے یہ کیا چیز ہے یہ میں سمجھنے کو کوئی علم رجوم اور کیا بولتے ہیں اسے تو ہوتیجی والی بات کوئی نہیں ہے بلکہ اصل میں عرب میں ایک بات تھی کہ جب وہ فصل گویا پھل آ جاتے تھے درختوں پہ اسی موسم میں وہ ستارہ صبح کے وقت میں نکلا کرتا تھا وہ سوریا ستارہ وہ اس وقت نکلتا تھا تو پھل اس وقت تیار موسم آتے ہیں موسمی پر پھل پھول نکلتے ہیں اور پھل نکلتے ہیں تو وہ سوریا دیکھ کر سمجھتے تھے کہ پھل آ گئے ہوں گے واقعی پھل آئے ہوئے ہوتے تھے کہ اس لیے ایک موسم اس کا ہوتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ ستارہ نکل آیا تو پھر آفتیں ختم ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں جو بات کہی ہے کہ جب تک کہ پھل نہ آ جائے اس وقت تک نہ بیچے وجہ اس کی وہ یہ دھوکے سے بچانا ہے کہ معاملہ کر لیا پھل نہیں آیا اب کیا کرے گا اس کو تو پیسے ڈوب گئے چنانچہ یہی صورت ایک واقع آپ کی خدمت میں لایا گیا کہ ایک باقی فصل بیچی گئی اس میں پھل آنے سے پہلے کھجوروں کی اور وہ فصل نہیں آئی اب دونوں میں جھگڑا انہوں نے کہا فصل نہیں آئی تو پیسے کہاں سے دوں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا ہمارا معاملہ ہو چکا تھا مجھے تو پیسے چاہیے وہ جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے اس پر فرمایا کہ تم جس چیز کا معاملہ کیا وہ چیز اب آئی نہیں تم پیسے کیسے لے رہے واپس کرو جو تم نے پیسے لے رکھے تو اس لیے کہ فصل آئی نہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک خرید فروخت نہ ہو جب تک کہ پھل نہ آ جائے تو آفتیں چونکہ پھول آتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان میں یا پاکستان میں جس وقت کے عام کے اوپر پھول آنے لگتا ہے وہ موسم جو ہے وہ خاص طور پر بجلی ہیں, کڑکنے اور بادلوں کے گرجنے ان سب کا موسم ہوتا ہے بارشیں شروع ہوتی ہیں. تو اب وہ پھول جہاں ہلکی سی بارش ہوئی پھول چڑھ گیا چھٹی ہو گئی میں آیا تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے اس لیے پھل آ جانا چاہیے تو اب دھوکہ نہیں رہے گا کہ پھل آ گیا ہے جو بھی اس کے نصیب کی بات ہے وہ اس کو ملے گا تو اس لیے یہ ستارے والی بات اتنی ہے کہ وہ موسم میں نکلتا ہے اور اس موسم میں جو ہے وہ پھل نکل آتا ہے لہذا اب آفتوں سے محفوظ ہو گیا باغ اور اس کی خرید و فروخت ہے رحمان ابو حنیفان ابی زبیر ابن اللہ الانصاری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من باع بخل ابر او ولہو مارن فالسمرت والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري وفي رواية من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتع ومن باع نخلا مؤبرا فسمرته للبائع إلا أن يشترط المبتع <تصفيق> <تصفيق> ابو حنيفة ابو زبير سير وجابر ابن عبدالله انصاري سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے معبر کھجور کا درخت بیچا معبر کی میں تعریف کروں گا معبر کھجور کا درخت بیچا یا غلام فروخت کیا اور اس غلام کے پاس مال ہے تو پھل کھجور کا اور مال جو ہے وہ بیچنے والے کا ہوگا اللہ یہ کہ خریدنے والا یہ شرط لگا دے خریدنے کے وقت کہ جو خجور کے درخت پر جو پھل لگے ہوئے ہیں وہ بھی میرے ہوں گے اسی طرح جو غلام خریدا ہے اس کے پاس جو مال ہے اس مال کے ساتھ غلام خرید رہا ہوں تو یہ شرط خریدنے والا لگا دے جو فی روایت اور جو آگے الفاظ آ رہے ہیں اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ جس نے غلام بیچا اس کے پاس مال ہو تو مال بیچنے والے ہو، کا ہوگا اللہ یہ کہ جس کو بیچا گیا ہے وہ شرط لگا دے اور جس نے کھجور کا درخت مبر جو ہے وہ بیچا تو اس کا پھل بیچنے والے کے پاس بیچنے والے کا ہوگا اللہ یہ کہ جس کو بیچا گیا وہ شرط لگا دے تو میں نے کہا کہ مبر کس کو کہتے ہیں وہ میں بتاؤں تعبیر تعبیر نہیں آئین سے بلکہ حمزہ سے تعبیر تعبیر کہتے ہیں کہ درختوں کے اندر جو میل اور فی میل ہوتے ہیں تو میل کے جب وہ اس میں آتی ہے گفا بنتا ہے جس سے پھل نکلنا شروع ہوتے ہیں تو جس وقت وہ کلی کی شکل بنتی ہے اس کو چیر کر اور جو فی میل کے تو میل کا جو ہے وہ پھول اس میں ڈال دیتے ہیں اس سے پھل بہت اچھا آتا ہے اس کو کہتے ہیں تعبیر تو کھجور میں ہوتی ہے اور بعض اور درختوں میں بھی ہوتی ہے شوگر کین میں بھی ہوتی ہے میں نے بنگلور کے اندر ایگریکلچر فارم ایک دفعہ دیکھا تھا اور وہاں اس وقت اس کے ڈائریکٹر ایک مسلمان تھے تو انہوں نے تعبیر کر کے ایک فی میل اور میل مختلف قسم کے شوگر کین کے اسی طرح تعبیر کر کے اور انہوں نے ایک نئی قسم نکالی تھی کچھ ہوگا اس کا فائدہ تو یہ صورت جو ہے عرب میں کھجوروں کے اندر چلتی تھی تو اس سے پھل بہت اچھا آتا ہے کھجور کا تعبیر کرنے کے بعد تو اس یہاں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حدیث آ رہی ہے کہ جس جو مبر درخت جس میں تعبیر کی گئی ہے کھجور کا وہ درخت جب بیچا اور اس حالت میں بیچا کچھ پر پھل لگے ہوئے ہیں. تو وہ پھل خریدنے والے کے نہیں ہوں گے بلکہ جس نے بیچے ہیں اس کے پھل ہوں گے اسی طرح سے غلام کسی نے بیچا تو غلام کے اپنے کپڑے لتے جو آقا نے اس کو بنا کے دے رکھے ہوں گے یا اسی طرح سے اگر مثلا غلام کو آقا نے اجازت دے رکھی ہے کہ محنت مزدوری کر کے وہ کچھ کما سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آپ دے تو اس کے پاس جو مال ہے یہ مال اور اس کے کپڑے وغیرہ جو بھی کچھ ہے جو آقا کی طرف سے دیے ہوئے ہیں وہ سب بیچنے والے کے ہوں گے اور خریدنے والے کے نہیں ہوں گے اللہ یہ کہ خریدنے والے نے یہ شرط لگا دی تھی کہ مثلا غلام جو ہے وہ کہیے کہ کچھ لکھنا پڑھنا یہ سا تو حرفت جانتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس نے آقا کی اجازت سے کچھ کما کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو خریدنے والا کہتے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے ساتھ میں خرید رہا ہوں تو یہ شرط نہیں لگایا جائے دونوں اور اس پر رضامندی نہ ہو ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر بیچنے والے کے پھل بھی ہوگا اور بیچنے والے کی وہ ملکیت ہوگی جو غلام کے پاس ہے اس میں جہاں تک غلام کا مسئلہ وہ تو صاف ہے اس میں کوئی اشکال کسی بھی فقی کو نہیں ہے کیونکہ غلام میں اصل میں تو ملکیت کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ جو بھی کچھ اس کا ہے وہ آقا کا ہے تو آقا نے اجازت دے دی اس واسطے اس کے کپڑے اس کے ہو گئے یا اس نے کمایا اجازت سے تو اس کا ہوا تو آقا کی اجازت پر ہوا تو بیچنے والے ہی کی ملکیت ہے لہذا وہ اس کو ملنا چاہیے اس پر تمام فقاق اتفاق جہاں تک کھجور کے درخت کا مسئلہ ہے اس میں یہ حدیث میں الفاظ معبر کے اور جس کی میں نے تشریح کر دی ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نخل مبر نہیں ہے یعنی جس میں تعدیر نہیں کی گئی وہ کھجور کا درخت اگر اس پہ پھل بھی لگے ہوئے ہوں تو بھی اس کے لئے مسئلہ نہیں ہے وہ خریدار کا بن جائے گا چنانچہ امام شافی اور امام احمد حنبل امام مالک تینوں فکہ کا مسئلہ یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ مبر ہونے میں ایسی بات ہے غیر مؤبر کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے امام ابونی فرحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھجور چاہے مؤبر ہو کہ غیر مبر ہو اس پر پھل لگے ہوئے ہیں بیچتے وقت میں درخت کے تو اس کا پھل بیچنے والے ہی کا ہوگا خریدنے والے کا نہیں ہوگا اللہ یہ کہ ایگریمنٹ میں یہی بات آ گئی ہو امام ابوانی فرحمۃ اللہ علیہ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف جا رہے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس طرح کے مسائل کو دیکھ کر کے بعض لوگ امام ابنیفہ میں تنقید کرتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہیں ان کے یہاں قیاس بہت چلتا ہے اور اہل الرائے اسی لیے اہل الرائے کا نام اس سے جب بولتے ہیں بعض کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اس سے مراد جو ہے وہ امام بنیفا اور حنفی فقہا لیے جاتے ہیں کہ یہ رائے کو اپنے دخل دیتے ہیں حدیث کے مقابلے میں تو بظاہر تو یہ حدیث جو ہے یہاں نخل معبر کا ہے اور یہ حدیث اس طرح کی تمام کتابوں میں حدیث کے آ رہی ہے تو جب تمام کتابوں میں آ رہی ہے تو امام حنیفہ ساری حدیثوں کے خلاف کیسے کہہ رہے ہیں کہ مبر ہونے کی شرط نہیں ہے مبر ہو کے غیر معبر لیکن غور کیا جائے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے خلاف بھی نہیں جا رہے ہیں اور مسئلے کو صحیح طور پر انہوں نے سمجھایا ان کی نظر بڑی کہہ رہی ہے کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مبر کی جو شرط ہے اس میں وہ شرط دراصل عادت کے مطابق ہونے کے عام طور پر نخل میں تعبیر ہی ہوتی تھی کھجور کے درخت میں وہ عادت اور عرف کے مطابق آپ نے فرمایا ہے یہ شرط ایسی نہیں ہے کہ اگر شرط نہ پایا جائے تو پھر وہ مشروط بھی نہ پایا جائے یہ اس کو احتی... احترازی نہیں کہتے عربی اصطلاح میں ٹرمنالوجی میں ایک قید جو ہوتی ہے وہ احترازی ہوتی ہے اور ایک قید احتیاطی ہوتی ہے تو احتراضی کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ شرط نہ پائی جائے قید نہ پائی جائے تو بات بدل جائے گی ایسی ایسی قید نہیں ہے چنانچے سوال یہ ہے کہ مثلاً میں یہ کتابوں میں نے لکھا لیکن اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ حنفیہ کے مسلط میں کیوں اخوبی ہے اس معاملے میں خاص طور پر مثلاً مان لیجئے کہ تعبیر جس نے کی تھی اس نے بیچ دیا باغ اس کے بعد یہ جو, جو دوسرا یہ خریدنے والا ہے پہلا خریدنے والا کچھ دن کے بعد یہ خود بیچتا ہے درخت کو یا باغ کو اور تعبیر اس نے نہیں کی تھی تعبیر جس نے کی تھی کی تھی یہ بیچتا ہے درخت باغ کو اور اس وقت پھل لگے ہوئے جس وقت بیچ رہا ہے اب کیا ہوگا مسئلہ کیا اور ہے اور حنفیہ یوں کہیں گے اور نہیں حالانکہ محبت تو ہے کیا یوں کہیں گے کہ نہیں اب یہ خریدار کا ہے نہیں کہیں گے تو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی یہاں کر ان کی بھی گاڑی اٹک گئی کہ معلوم ہوا کہ جس نے تعبیر کی تھی وہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں منشا جو ہے وہ یہ ہے کہ کھجور پر جو پھل لگے ہوئے ہیں وہ پھل خرید بیچنے والے کے ہوں گے اللہ یہ کہ وہ اس کا ایگریمنٹ ہو جائے اسی لیے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر پھل لگے ہوئے ہیں اور وہ خریدار کے نہیں ہوئے بیچنے والے کے ہوئے تو اب بیچنے والا یوں وہ کہ صاحب ٹھیک ہے پھل میرے ہیں مگر میں اب کیسے توڑوں یہ پھل تو ابھی ناقص ہیں پورے ہو لینے تو پھل کو جب میں توڑوں گا تو خریدنے والے اس کا پابندی نہیں خریدنے والا کہہ سکتا ہے میں نے خرید دیا اپنے پھل توڑ کے لے جاؤ چاہے کسی کام کے نہ ہو سارے فقہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ایسا ہی ہوگا مسئلہ اس لیے کہ خریدنے والے نے خرید دیا درخت خرید لیے پھل جو ہیں بیچنے والے کے ہیں کسی حالت میں بھی پھل ہوں کچے ہوں کہ پکے ہوں کچھ بھی ہوں وہ توڑ کے لے جائے تو اس لیے میں نے کہا کہ حنفیہ جو بات کہتے ہیں کہ صاحب وہ مبر ہونا جو ہے وہ شرط ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے غیر غیرمعبر ہو تو اس کے, اس کے ساتھ مسئلہ ایسا نہیں رہے گا یہ بات نہیں ہے بلکہ محبر ہو غیر محبر ہو سارے کھجوروں کے لیے اور ہر طرح کے پھلدار درختوں کے واسطے مسئلہ یہی رہے گا ابو حنیفہ اچھا پھر اس میں حدیث بھی ہے امام ابو حنیفہ کے مسلک کے لیے چنانچہ امام محمد کی روایت ہے اور جس کو صاحب ہدایہ لے رہے ہیں اور کتابوں میں حدیث کی تو نہیں آئی ہے وہ حدیث لیکن باراڑ امام محمد نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث یہ کہ منیشترا اربن فی نخل فسم رت الباََ المفتا کہ اگر کسی شخص نے زمین خریدی جس میں کھجور ہیں تو پھل جو ہیں وہ بیچنے والے کے ہوں گے خریدنے والے کے نہیں اللہ یہ کہ ایگریمنٹ میں طے ہو جائے گا خریدنے والے کے وہاں نخل کا لفظ ہے مبر کا لفظ ہی نہیں وہ حدیث مل گئی ہے تو وہ خود وہ بھی دلیل بن جاتی ہے نفیہ کے لیے تو عقلی دلیل بھی ہے اور ایک حدیث بھی ہے أبو هنيفة عن حماد عن إبراهيم أمن لتهم عن أبي سعيد القدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستام الرجل على صوم اخي ولا ينكه على خطبت اخي ولا تنكه المرأة على أمتها ولا خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها ابو وَلَا تُبَائِ وَلَا حنیف سے, سے, سے اور وہ اس شخص سے کہ جس پر کوئی توہمت نہیں لگی ہوئی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ سکا ہیں قابل اعتبار راوی ہیں تو اس صورت میں اگرچہ نام نہیں لیا مگر یہ کہ تابعی اگر کسی یوں کہے کہ جو میرے روایت بیان کر رہا ہوں سکھا سے لئے تو اس کا اعتبار کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے تو اس لیے حدیث معتبر ہوگی اور وہ ابھی سعید خضری رضی اللہ عنہ سے اور ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ دون دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ لگائے بھاؤ جانتے ہیں مطلب یہ ایک شخص نے ایک مکان بک رہا تھا ایک شخص نے اس کی قیمت طے کر لی بات طے ہو گئی ہے اور دوسرا آدمی کو پتا چلا وہ فلاں آدمی نے لے لیا وہ جا کر کہے کہ صاحب میں اتنے دوں گا زیادہ بڑھا کر کے یہ ہے بھاؤ پر بھاؤ لگانا اس سے آپ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کریں ہاں ان کا جو ہے معاملہ ختم ہو جائے وہ لین دین نہ کریں کینسل کر دیں پھر تم بے شک اپنا جو بھی قیمت تم بتانا چاہتے ہو گھٹا کر یہ بڑھا کر کرو لیکن یہ کہ جس وقت ان کا معاملہ ہو گیا تم بیچ میں آ کر کے قیمت بڑھا کر مت لو کی بات ہے ایک شخص کا نقصان کر رہے ہو تم تو میں نے کہا طے ہو جائے اس کا مطلب یہ اگر طے نہیں ہے تو پھر تو دس آدمی بھی اپنی قیمتیں دے سکتے ہیں مثال کے طور پر نیلام ہوتا ہے ہراج جس کو کہتے ہیں. تو ہراج میں تو یہی ہوتا ہے بھائی وہاں ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے بولی بولی جا رہی ہیں تو وہ جائز ہے کیونکہ معاملہ ابھی طے نہیں ہوا لیکن جب یہ قیمت خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان طے ہو جائے چونکہ ابھی لین دین پورا نہیں ہوا ہے تو اس, اس سے فائدہ اٹھا کر کوئی بیچ میں آ کر قیمت بڑھا کر اس چیز کو لینے کی کوشش نہ کرے کیونکہ اس سے نقصان ہے اس, اس خریدار کا کہ جس نے معاملہ طے کر لیا ہے یہ ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا تی <عَخِي> اسی طرح سے منگنی کسی کی آئی اور وہاں معاملہ طے ہوگا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہمیں منگنی منظور ہے یہ بات ذہن میں رہے منگنی منگنی ہے مطلب یہ کہ ایک منگنی جو ہے رشتہ بھیج دینا اور رشتے کا قبول کر لینا وہ ایک وعدہ ہے نکاح تو نہیں ہے وعدہ یہ نکاح ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ رشتہ منظور ہے ہم نکاح کر لیں گے اب وہ اپنے ملکوں کے اندر وہ تو اچھی خاصی شادی بن جاتی اتنا اتنا اس میں جناب کھانا پینا اور دینا دلانا ہوتا ہے کہ بڑی مشکل تو وہ ایک رشتہ جو ہے رشتے کے درجے میں ہو رہا ہے بہرحال یہ کہ رشتہ آیا اور اس کو طے کر لیا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے دوسرے کو پتا چلا اس نے کہا کہ اچھا اس نے اپنا رشتہ بھیجا رسا میرا رشتہ اس سے روکا آپ نے یہ صورت درست نہیں ہے جب دو میں طے ہو گیا تو اس کو ہو لینے دو ہاں اگر طے نہیں ہوا تو پھر پچاس رشتے بھی چلے جائیں کیا بات؟ سمجھا جب تک طے نہیں ہے کئی رشتے آ سکتے ہیں طے ہو جائے تو پھر اس کے بعد خاموش ہو جاؤ اور بیچ میں دخل مت دو اللہ یہ کہ ان دونوں کا معاملہ ختم ہو جائے پھر بے شک رشتہ بھیج سکتے تو اپنے بھائی کے رشتے پر کوئی شخص نکاح کی کوشش نہ کرے والا تم کے خالتیا اسی طرح سے ایک شخص نے شادی کی تو اب اس کی بیوی کی بھتیجی یا بھانجی سے شادی نہ کریں کیونکہ وہ, وہ جو ہے آ, اس, ان کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہوگا سرے سے یہ ایک اصول یاد رکھیے اصول جو فقہ بتلاتے ہیں اصول یہ ہے کہ دو ایسی عورتیں نکاح میں نہیں جمع کی جا سکتی کہ جن میں سے اگر ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان دو کا ایک دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا سمجھ آئے مثلاً مامو بھانجی کا نکاح نہیں ہو سکتا چیچا بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح سے چیچی اور بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے تو اصول یہی ہے محرم اور غیر محرم کی پہچان کی سورت یعنی دو عورتوں کو, ایسی دو... ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں نہیں جمع کر سکتے کہ اگر ان سے ایک کو مرض فرض کر لیں تو دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا لہٰذا ان دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع بھی نہیں کر سکتے ایک مرد ان ایسی دو عورتوں سے نکاح نہیں کر اس لیے فرمایا کہ کوئی کہ نہ نکاح کسی عورت کو اس کی پھوپی اور نہ اس کی خالہ کے اوپر یعنی بھانجی اور بطی جی اور بتیجی کو اس سے شادی نہ کرے اپنی بیوی بی کی وہ تو قرآن شریف میں صاف موجود ہے کہ انتظما بین الختین دونوں بہنوں کو جو ہے جمع نہیں کر سکتے محرمات میں اس کو ذکر کیا پھر تو ختم ہو گئی نا تو ہو سکتا ہے لیکن جمع کرنے کا مسئلہ ہے. جب ایک نہیں رہی اس کی عدت گزر جانے کے بعد عدت گزر جانے کے بعد ایسا نہیں کہ ادھر وہ مری ادھر اس سے وہ یہ نہیں ہوگا یہ ایک کو طلاق دے دی فوراً دوسرے سے نہیں مر انتقال ہو یا طلاق دی جائے عدت گزر جائے تب اس کے بعد اس کی بہن سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ جب تک عدت باقی رہتی ہے کلیتن تعلق ختم نہیں ہوتا یعنی وہ جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے جب تک عدت ہے تو ابھی ایک, ایک, ایک طرح کا تعلق باقی ہے وہ تعلق کُل ختم ہو جانا چاہیے تب جا کر کے وہ اس کی بہن سے شادی کر سکتا ولا تس المر اتو تلا کا ایک, ایک مثال ہے مثلاً ایک شخص جو ہے بہت مالدار ہے اب اس نے کسی نے عورت نے دیکھا ارے فلانی عورت بہت مزا کر رہی ہے اس کے نکاح میں ہے اس کے دیکھو کتنا تمام اس کو بلڈنگیں بھی ہیں اور زیور بھی ہیں اور کپڑے بھی بہت مزے اب اس کو کسی طرح سے اس آدمی کو اس کے لیے تیار کرے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ یہ اس سے شادی کر لے سمجھ میں تو یہ ہے وہ صورت اس لیے اس کو فرمایا کہ کوئی عورت نہ مطالبہ کرے اپنی بہن کی طلاق کا یہاں بہن سے مراد وہ حقیقی بہن نہیں بلکہ انسانی اور اسلامی بہن ہے تمہیں سوچنا چاہیے کہ آخر کوئی اگرچہ کوئی تمہارا رشتہ نہیں مگر بہن ہے کیا تم اپنی سکی بہن کے ساتھ ایسا چاہو گے لیت فی, فی صح فتح تاکہ وہ جو کچھ اس کے برتنوں میں ہے تم اپنے برتن میں اس کو ڈے لو مطلب کیا ہے کہ وہ جو عیش کر رہی تھی تم چاہتی ہو کہ وہ ایش تم کو مل جائے وہ محروم ہو جائے یہ تو ناجائز ہے جب وہ اپنا جائز حق لے رہی ہے فائن اللَّهَ هُوَ رازکا اس لیے کہ اللہ میاں نے اس کو رزق دیا وہ جو جوڑی بنی تو اللہ نے بنائی ایک کا دوسرے سے نکاح ہو گیا دونوں مل جل کر رہ رہے ہیں اگر وہ عورت آم آم مزے لوٹ رہی ہے تو اللہ نے اس کو وہ موقع دیا تم کیوں جا کر کے یہ غلط طریقے پر اس کو اس سے محروم کرنا چاہتی ہوا تبا اور پتھر پھینک کر خریداری مت کرو صورت کیا ہوتی تھی کہ صاحب یہ مثال کے طور پر کسی دکان والے نے کیا کیا کہ اپنے دس سامان پھیلا دیا مختلف قسم کے اور مختلف قیمتوں کے کوئی پچیس سینٹ کا ہے تو کوئی پچاس سینٹ کا ہے کوئی ستر سینٹ کا ہے کوئی ایک ڈالر کا ہے مثال کے طور اب وہ کیسے بیچے گا کہ ماں اتنی دور کھڑونے کے بعد یہ پتھر یہ کوئی چیز لو اور پھینکو جس پر تمہارا پتھر چلا جائے گا وہ تمہیں مل جائے گا پچیس پچیس سینٹ کے اندر چاہے وہ پچیس سینٹ کی قیمت کا ہو اور چاہے پچاس سینٹ کی قیمت کا ہو یا زیادہ جس پر تمہارا پتھر پڑ جائے گا وہ چیز تمہاری ہوگی یہ ہے بیچنا خریدنا پتھر پھینک کا ایک طرح کی ایک لاٹری شکل ہو جاتی ہے اس واسطے آپ نے اس سے روکا کیونکہ جاہلیت میں یہ صورت ہوتی تھی مت بیچو کوئی چیز اور خرید نہ خریدو دونوں مانا ہوں گے پتھر ڈال کر کے کسی چیز پر وہ عالم ہو اجرا ہو اور جب تم کسی مزدور کو مزدوری کے لیے لے تو اس کی اجرت پہلے بتا دو دیکھو بھائی ہم تم سے یہ کام لینا چاہتے ہیں جس کی اجرت اتنی ہوگی تو پہلے ہی بتا دینا چاہیے کیونکہ اب اس کی مرضی وہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ یہ کہ بعض جگہ اگر ریٹ کسی چیز کے فکس ہیں مثال کے طور پر آپ ٹیکسی میں بیٹھ کے جانا چاہتے ہیں تو اس پر تو میٹر لگا ہوا ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی بھائی میں ڈاؤن ٹاؤن جا رہا ہوں کتنے پیسے لے گا کیونکہ وہ معلوم ہے کہ میٹر لگا ہوا ہے جتنا میٹر بتائے گا اتنا وہ لے لے گا تو پھر کوئی ضرورت نہیں پہلے سے اس کو اس معاملے میں بات چیت کرنے کی لیکن جہاں یہ صورت نہ ہو اور اس طرح کا خطرہ ہے کہ صاحب اس کے بعد کیا ہوگا نتیجے کو جب کام پورا ہو جائے گا وہ تو کیا کہا کیسے لیتا ہے اتنے تو نہیں ہم دیں گے اتنا بڑا کام تھوڑی تو نے کیا اب جھگڑا ہو رہا ہے اس بات سے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اصول بتلایا تھا کہ دھوکے والا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے سارے معاملات جو ہیں ان جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے ان میں وہی بات ہے کہ کسی بھی فریق کا کوئی نقصان نہ ہو اور آگے چل کر کے جھگڑا نہ ہو شریعت اس سے بچانا چاہتی ابو چلیے وقت ہو گیا رحیم ابو حنیفہ عن مان ابن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن مسعود عن عبد اللہ ابن مسعود عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کال یشتر وال وق ذلك یا رسول اللہ قال تقولون بعنا الى مقاسمنا ومغانمنا ابو ابوانی فمان ابن عبد الرحمن سے اور وہ عبداللہ ابن مسعود سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کے بھروسے پر خریدا کرو لوگوں نے عرض کیا کہ, کہ اس کا کیا مطلب ہوا تو آپ نے فرمایا ایسا کہتے ہو کہ ہم نے خریدا اپنے مقاسم اور مغانم یعنی اس زمانے میں کہ اگر ہم کو جو ہمارے وظیفے ہیں ان وظیفوں کے ملنے پر یا مالک غنیمت جب تقسیم ہوگا اس مالک غنیمت کے ملنے پر ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے تو اس سے آپ نے روکا ہے فرما یہ غلط ہے تمہارے پاس قیمت دینے کے لیے نہیں ہے ادھار لے سکتے ہو لیکن ٹائم مقرر کرو فلاں ٹائم کے لیے ہم اس کو ادھار لے رہے ہیں ہم آپ کو قیمت دیں گے لیکن یہ بات کہ صاحب جب ہمارے وظیفے تقسیم ہوں گے ہم کو ملے گا تو ہم قیمت دے دیں گے یا اسی طرح سے مالی گرمیت تقسیم ہوگا تو ہم دے دیں گے یہ شرط جو ہے باطل ہے اس بنیاد پر نہیں ہو سکتا تو ادھار لینا ہے اللہ کے بھروسے پر ادھار لو وقت مقرر کرو تو تو درست یہ جو باب قائم کیا گیا تھا کہ کوئی شرطیں بیچ میں نہیں آنی چاہیے کسی ایسی, ایسی صورت خرید و فروخت میں رکھنا کہ جس سے کہ کسی ایک فریق کو نقصان پہنچے یا جھگڑے کی کا امکان ہو ایسی صورتیں خرید و فروخت میں اس سے منع کیا گیا یہ بھی جھگڑے کی بات ہے بابرتی فی فیسامانی کلب ل... فی سعید شکاری کتے کی قیمت کے بارے میں اجازت ہے قیمت کے لینے کے بارے میں ابو حنیفا عنی ان اکرما عنی ابن عباس رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلب سعید ابو حنیفا سے اور و اکرما سے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے کی قیمت کے بارے میں رخصت دی ہے یعنی اجازت دی ہے یعنی شکاری کتے کی قیمت لی جا سکتی ہے اس میں اختلاف ہے شوافے کا اور حنفیہ کا شوافے جو ہیں وہ ہر طرح کے کتے کی قیمت جو ہے ان کے نزدیک ناجائز کیسا بھی کتا ہو اس کو بیچا نہیں, نہیں جائے گا یہ مطلب کیا ہے کہ اس کی قیمت نہیں لی جائے گی قیمت اس کی حرام ہے ناجائز ہے دلیل ان کے پاس ہے بخاری کے حدیث کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سمن القلبی و اجرت الفاہشتی اور اسی طرح سے جو ہے وہ اجرت القاہنی آپ نے منع فرمایا ہے کتے کی قیمت سے اور جو بدکار عورت ہے اس کی مزدوری سے اور اسی طرح سے کاہن نجومی جو ہوتے ہیں ان کی اجرت سے بھی تو یہ تین چیزیں ہیں اس میں کتے کا لفظ ہے سمان الکلب یہ حدیث ہے تو شوافی کہتے ہیں ہر طرح کے کتے کی قیمت جو ہے وہ ناجائز حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ شکاری کتا اور اسی طرح سے وہ کتا کہ جو کھیتی یا جانوروں کی رکھوالی کے لیے رکھا گیا ہے حفاظت کے لیے اس کی قیمت لینا جائز ہے اس کی خرید و فروغ درست ہے یہ ہے حنفیہ کا مسئلہ اس میں شفافے کا شفافے کی امام مسلم نے ان کو لیا ہے تو مسلم جو ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت ہو رہی ہے اگر علی ابن مدینی اسماء اور رجال کے فن میں ایک امام ہیں امام مسلم بھی خود ایک امام ہیں اگر وہ اس راوی کو لے رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک راوی معتبر ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس مضمون کے حدیث جو ہے وہ ایک ہی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ ترمیزی میں ہے ترمیمزی نے اگرچہ اس کو صحیح نہیں کہا مگر نسائی میں ہے اور اسی طرح سے بحقیق اندر ہے تو ان سب جگہ یہ حادیث آ رہی ہیں اسی بات سے شمس العیم مہلوانی نے یہ کہا کہ تعجب ہے کہ شبافے پر کہ انہوں نے اس حدیث کو چھوڑ دیا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث مانتے ہیں تو یہ کیسے ہوا کہ اتنی, روا... اتنی روایتیں آ رہی ہیں ابو حریرہ کی روایت ہے جو ترمزی میں ہے ابن عباس کی روایت یہاں ہے اسی طرح سے جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے تو ان کئی صحابہ سے جو روایت آ رہی ہے اور کئی کتابوں میں آ رہی ہے اگر اس میں کچھ کمزوری بھی ہو تو ایک مضمون کی کئی روایتیں جب ہوں اور ان میں کمزوری ہو تو ایک روایت دوسری روایت کی تائید کر کے اس کو مضبوط کر دیتی اس واسطے محض لیے کہ بخاری کے اندر ایک حدیث آ رہی ہے ان ساری حدیثوں کو چھوڑ دینا کوئی معقول بات نہیں ایک دلیل شوافے کی یہ بھی تھی کہ کتا نجس العین یہ تو روایتی بحث ہے لیکن عقلی بحث بھی تھی کہ شوافے کا کہنا یہ کتا نجس العین اور نجاست جو ہے وہ اس چیز کے درجے کو گھٹا دیتی اور خرید و فروخت جو ہے وہ اس چیز کے درجے کو بڑھا دیتی جو وقمتی ہے وہ چیز جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو جب نجیس العین ہے حدیث سے ثابت ہے تب اس صورت میں اس کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے عقل یہ کہتی انفیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ نجیس العین ہے صحیح ہے مگر ہاتھی بھی تو نجیس العین ہے کیا اس کی خرید و فروخت منع ہوگی ظاہر ہے کہ نہیں تو اس واسطے یہ کوئی دلیل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر شکار کے لیے اور اسی واسطے کھیتیوں کی حفاظت کے لیے جانوروں کی حفاظت کے لیے جب کتا پالنے کی اجازت دی ہے تو معلوم ہوا کہ مال بن گیا جب اور اسی مال بن گیا تو اس کی خرید و فروخت بھی درست ہے اسی لیے یہ ہوا کہ آپ نے ایک شکاری کتے کے مار دینے پر چالیس درہم کا تامان دلوایا تو معلوم ہوا کہ مال تو قرار دیا آپ نے شکاری کتے کو تبھی تو آپ نے اس کا تامان دلوایا تھا اگر مال نہ ہوتا تو تامان کہیں کو دلواتے تو یہ ہے نا فی دلائل ہیں اس تعلق سے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر شکاری نہ ہو کتا شکار کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے اور شکار کے لیے رکھنے کے معنی یہ ہے کہ وہ کلو معالم جس کو کہتے ہیں یعنی جس کو شکار کے لیے سدھایا گیا وہ ہوگا شکاری کتا اور سدھانے کے معنی یہ ہوتے ہیں جو فقہ نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اس کو شکار پر جب چھوڑا جائے تو وہ اس کو زخمی تو کر دے مگر کھائے نہیں بلکہ مالک کے لیے اس کو محفوظ کر کے لائے کیسے بھی یہ ہے شکاری کتے کے معنی اور اگر اس نے خود ہی کھا لیا وہاں تھوڑا یہ پورا تب ظاہر ہے کہ وہ شکاری کتا نہیں ہے اس نے شکار کیا تو خود ہی اپنے لیے شکار کیا کھا گیا یہ کلب معاللم اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے یہ تجربہ کیا جا چکا ہے کہ یہ شکار کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر کے مالک کے پاس لے آتا ہے اسی شکار کو شریعت نے حلال قرار دیا کہ جب بسم اللہ پڑھ کر کے کتے کو چھوڑ دیا جائے اور وہ شکار کر لے تو اگرچہ وہ زخمی ہو کر مر بھی جائے تو بھی وہ شکار حلال ہے تو بہرحال شکاری کتا ہو یا اس صورت میں کہ وہ کیا نام ہے جانوروں کی رکھوالی کے لیے جیسے کہ جو لوگ یوں کہیے کہ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں تو وہ کھیتوں کی رکھوالی یا اسی طرح سے جو جانور پالتے ہیں وہ جانوروں کی رکھوالی کے واسطے کتے ہیں اس کے لیے تو اجازت ہے لیکن یہ کہ شوق میں کتے پالنا تو شوق میں کتے پالنے کی تو اجازت ہی نہیں اور نہ وہ مال ہے نہ اس کے خرید و فروخت جائز ہے ابو حنیفہ انبی یافور امن من صہو عن عبد اللہ ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باسطاب ابن وسعدین ابو حنیفہ ابو یافور سے اور وہ جس سے کہ انہوں نے حدیث بیان کی ہے تابعئین میں اور وہ ہوں گے یہ ان کا نام نہیں لیا اور وہ عبداللہ ابن عمر سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت عطاب ابن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا ان کو فتح مکہ کے بعد مکہ کا آپ نے گورنر بنا دیا تھا عطاب ابن اسید کو حضرمی کو تو وہاں کا جب گورنر بنا کے آپ نے بھیجا مکہ کی طرف تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ان کو محل مکہ کو روکا کرو کہاں کہیں سے ان فی بین خرید بے کے اندر خرید و فروخت میں شرطیں لگا دو شرطیں لگانے سے اسی طرح سے بے اور سلف یعنی بیچنا اور قرض اس سے بھی روکو اور اسی طرح سے اس نفع سے کہ جو چیز قبضے میں نہیں آئی ہے اس پر نفع لینے سے اور اسی طرح اس چیز کے بیچنے سے جو قبضے میں نہیں آئی یہ آپ نے فرمایا صاحب اس کی وضاحت کیا ہے دو شرطیں بے میں لگانا اس کے دو چند صورتیں ہیں. مثلا ایک صورت یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ صاحب میں آپ کو یہ بیچتا ہوں اس شرط پر کہ آپ کے پاس جو یہ فلانی چیز ہے یہ آپ مجھے بیچ دیں تو یہ شرط ہو گئی یہ بے باطل درست نہیں ایسا کرنا دوسری صورت مثلاً یہ ہے کہ میں کہوں کہ صاحب میں یہ آپ کو بیچتا ہوں یہ چیز اگر آپ مجھے کیش دیں گے تو پانچ ڈالر میں ہے اور ادھار خریدیں گے تو دس ڈالر میں یہ بھی درست نہیں ہے ہاں ایک ایک معاملہ کریں پہلے ہی پوچھنے آپ کیوں صاحب آپ کیش دینا ابھی نقد خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں ادھار آپ پہلے پوچھ لیں کہ میں تو ادھار لوں گا صاحب اتنے کی ہے وہ تو ٹھیک ہے صاحب میں تو کیش لوں گا اتنے کی ہے اب اس پر نیگوشیشن ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں مثلاً مثال کے طور پر آپ کوئی بھی چیز گاڑی خریدتے ہیں گھر خریدتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں کتنا آپ کیش دے سکتے ہیں آپ کو تو معلوم ہے تو اگر آپ کیش دے سکتے ہیں تو آپ کہیے کہ میں کیش دوں گا کیش پر مجھے معاملہ کرنا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے نہیں, گھر جو ہے وہ کوئی پچاس ڈالر میں تو نہیں ملا کرتا آپ کے پاس پانچ ڈالر ہیں پانچ ڈالر ہیں گھر تو نہیں ملے گا گھر ملے گا ظاہر ہے کہ ون میں یہ جو بھی ہے تو جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ کیوں دو معاملے کرنا چاہتے آپ اس سے گئیے میں ادھار لوں گا کچھ کیش دوں گا اتنے باقی میں ادھار دوں گا آپ بتاؤ کتنے کا ہے نیگوشیشن کر سکتے ہیں اتنے کا نہیں اتنے کا لیکن دو چیزیں نہیں اگر کیش دو گے تو کتنے میں دو گے اگر ادھار دو گے تو کتنے میں دو گے یہ سورت نہ جائز تو یہ شرط لگانا بے میں اس کی تیسری کہ یہ میں کپڑا بیچتا ہوں آپ کو اس شرط پر کہ میں اس کو دھلوا دوں گا میں لگا ہوا ہے تو مثال کے طور پر صاحب یہ میں ش... آپ کو کپڑا بیچتا ہوں پانچ ڈارن میں دس ڈارر میں جو بھی ہے میں اس کو دھلوا دوں گا اس شرط پر یا مثلا میں اس کو آپ کا کوٹ سلوا دوں گا اس شرط پر بیچتا ہوں میں آپ کو نہیں یہ شرط درست نہیں تو <coughs> یہ ہے ان شرط نیفی بھائی ان کی صورتیں وان بین و سلف ان کے اس کی صورت کیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ مطلب میں یہ کہوں کہ صاحب میں آپ کو یہ بیچتا ہوں یہ کتاب یہ اور آپ کو دو ڈالر میں بیچتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ آپ مجھے پچاس ڈالر قرضہ دے دیں اجائز نہیں یہ معاملہ کرنا درست نہیں کیونکہ شرط لگا دی گئی ہے تو بغیر شرط نہیں ہونی چاہیے خرید افروت میں یہ ہے بے اور سلف وان رب وانہ مالا کے معنی یہ ہیں کہ صاحب کوئی شخص یہ کہہ کہ کوئی یہ اس طرح کا معاملہ ہو کہ ایک چیز مثال کے طور پر آپ نے گھر خریدا ابھی گھر آپ کے قبضے میں آیا بھی نہیں اس کی جس کو کلوزنگ کرنا کہتے ہیں کلوزنگ ہو ہی نہیں اور آپ کا بنا نہیں وہ گھر لیکن آپ نے کسی آدمی کو کرایہ پر دے دیا کہ وہ گھر وہ خالی ہے وہ کرایہ پر لے لو اور آپ نے کرایہ لینا بھی شروع کر دیا درست نہیں وان ریب ہند مالم یدمین کے معنی یہی ہے کہ جو چیز ابھی قبضے میں نہیں آئی ہے اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب آپ کے قبضے میں آپ کی ملکیت میں وہ چیز آ جائے تب آپ مالک بن کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ابھی تک تو آپ مالک بنے ہی نہیں معاملہ ہوا ہے صرف تو جب تک کہ معاملہ ہی ہے صرف مالک نہیں بنے تو جو اصل مالک ہے وہی اس سے فائدہ اٹھائے گا وان ریب مالم یودمین کے مانا ہے اسی طرح وان مالم یقبط اس کے صورت پہلے بھی آ چکی ہے کہ جو مال قبضے میں نہیں آیا اس کو نہیں بیچ سکتے جس گھر کی ابھی کلوزنگ نہیں ہوئی ہے اس گھر کو آپ دوسرے کو بیچ دیں اس کی اجازت نہیں ہے یہ مسئلہ پہلے تفصیل سے آ چکا وہاں بتا چکا ہوں میں تو آپ نے اس فرمایا تھا تاب سے مکے بھیجتے وقت کہ مکے والوں کو ان باتوں سے روک دو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے وہاں خرید و فروخت معاملات ماں کرتے ہوں گے پریش کے اندر تو آپ نے ان ساری چیزوں کو ناجائز قرار دیا ابو حنیفہ ان عبد الخدری عن عن قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا آقدن فر ریخی شراتن سعین نہ ابو حنیفہ عبد الملک سے اور قزا سے اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کوئی غلام اور نہ باندھی خریدے کہ جس کے اندر شرط لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ ایک ایسی گرا ہے جو اس کی غلامی کے اندر لگی ہوئی ہے کیا مطلب ہوا اس کا اصل میں ایک لفظ پہلے میں بتا چکا ہوں اور وہ ایک, ایک شکل میں بتا چکا ہوں غلاموں کی غلاموں کی ایک شکل تو وہ ہوتی تھی کہ اگر آقا یوں کہہ دے کہ تم اگر اتنا پیسہ کما کے لا کے دے دو تو تم آزاد ایسے غلام کو مکاتب کہا جایا کرتا تھا ایک اور صورت غلاموں کی سی غلام باند... غلاموں کی اور وہ یہ ہے کہ غلام ہو یہ باندی ہو کہ آقا یہ کہتے ہیں کہ جس روز میں مر جاؤں گا اس روز تم آزاد ایسے کو مدبر کہا جاتا ہے مدبر یا اسی طرح سے وہ باندی کہ جس سے آقا نے ہم بستری کی اور اس سے اولاد ہو گئی ایسی باندھی کو امی ولد کہتے تھے تو ولد جو ہے اس کا درجہ اور عام باندیوں سے بڑھ جاتا تھا اس لیے کہ وہ اس کے بچے کی ماں بن چکی ہے اسی واسطے اس, کو اس کے احکام فقہ کے اندر مختلف ہیں تو ایسی باندی کو اور ایسے غلام کو جس میں شرط ہے شرط وہی ہے متبر ہونے کی کہ جب مر جاؤں گا تو آزاد جب یہ اس میں لگ گئی ہے قید تب اس صورت میں اس کو خرید و فروخت کیسے جائز ہوگا اسی طرح سے جو ولد ہے باندی جو بچے کی ماں ہے آقا کے ذریعے سے اس کو بچہ ملا تو ایسی باندی کو بھی نہ خریدنا چاہیے اور نہ ایسے غلام کو جو مدبر ہے اس کو بھی نہیں خریدے کیوں اس واسطے کے جو خریدے گا ظاہر ہے کہ اس باندی کا جو ہے اسٹیٹس بدل جائے گا شریعت نے جو اسٹیٹس اس کا بدل دیا اسی طرح سے مدبر ہونا جو ہے وہ اس آقا کے نسبت سے دوسرا آدمی اس کو خرید لے گا اس کا مدبر ہونا کیسے ختم ہو سکتا ہے تو شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ جب آقا نے اس کے آزاد ہونے کے واسطے ایک صورت پیدا کر دی یہ باقی رہنی چاہیے یہ آزاد ہو جائے کسی طرح سے دوسرا خریدے گا وہ بات اس کی حیثیت بدل جائے گی اس لیے اس کو روکا ہے ایسے غلام اور ایسی بندی کو نہ خریدو باب الموثر جو تنگی میں ہے ایسے آدمی کو مہلت دینی چاہیے قرض کے سلسلے میں اس سلسلے میں حدیث ہے حماد عن ابی عن ابی مالکی کالا قال رب عی ابن حراش ان حالا يؤتى بعب... بعبد إلى الله تعالى يوم القيامة فيقول إي ربي ما عملت إلا خيرا ما أردت به إلا لقاءك فكنت أوسع على الموسر وأنظر عن الموسر فيقول الله تعالى انا فتجاوز عن فقال ابو بزال قمین کا شہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حماد اپنے والد سے یعنی ابو حنیفہ سے اور وہ ابو مالک اجائی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رب ابن حراش نے حضرت حذیف ابن یمان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس قیامت میں ایک بندہ لایا جائے گا وہ کہے گا پروردگار میں نے کوئی کام اچھا نہیں کیا سوائے ایک بات کے اور وہ یہ کہ اور وہ اس اچھے کام کے کرنے میں یوں کہ یہ کہ میں نے نیکی کا کام کیا تھا ایک صرف اس لیے کہ مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے اس خیال سے میں نے ایک نیکی کا کام کیا تھا اور وہ نیکی کا کام کیا تھا کہ میں نے جو خوشحال تھے ان کے لیے تو میں نے یہ کیا کہ میں نے اس کے لیے تنگی نہیں رکھی اور میں نے اس کو وسعت دیا یعنی زیادہ دیا میں نے اس کو مثال کے طور پر اس کی صورت یہ ہے کہ میں کسی آدمی کو ایک سو ڈالر قرض دوں قرض حسن ہی ہے کوئی سود لینا نہیں قرض حسن ہے سو ڈالر دوں وہ مجھے وقت پر سو ڈالر لوٹا دے اور سو ڈالر لوٹا دینے کے بعد میں کیا کروں کہ بھئی اس کو ایک کوئی چیز ہتھی دے دوں بھئی آپ نے مجھے وقت پر ایک چیز لا کے دی ہے آپ کا بہت شکریہ یہ لیجیے ایک ہتھیا خوشی میں تو یہ ہے کیا وسعت کرنا ایک خوشحال آدمی پر ظاہر ہے کہ وہ خوشحال تھا تبھی تو اس نے سو ڈارا لا کے لوٹا دی تنگ ہوتا تو کہاں سے لاتا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ خس نے شروع کرنا اس نے آپ کے ساتھ ایک، آپ نے پہلے اچھا معاملہ کیا قرضہ دیا اس نے ایک اچھا معاملہ یہ کیا کہ وقت لوٹا دیا تو آپ ان معاملات کو اور زیادہ وہ، یوں کہ یہ تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ ہے کہ اس کو ہدیے میں کوئی چیز دے دیں یہ ہے کہ میں نے منہ جو تنگی میں نہیں تھا اس کو تو میں نے وسط دی اور جو تنگ حال تھا میں نے اس کو مہلت دی مثال کے طور پر کوشش قرض لے چار مہینے کے واسطے اور چار مہینے گزر گئے نہیں لوٹا سکا اس واسطے کہ اس کے پاس نہیں تنگ حال ہے تو جو, جو قرض خواہ ہے وہ کہے ٹھیک ہے تمہارے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے تم اور چار مہینے کے بعد محنت کرو چار مہینے کے بعد دیتے ہیں یہ ہے مہلت دینا تنگ حال کو تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں نے تنگ, تنگ حال کو جو ہے میں نے مہلت دی ہے تو میں نے یہ کام میں نے دنیا میں کیا ہے صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے مجھے آنا ہے اور اس نیت سے میں نے یہ کام کیا اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے ایسی نیکی اور ایسی بھلائی کے لیے تو میں تج سے زیادہ حقدار ہوں مطلب اگر تو اچھا کام کر سکتا ہے اور لوگوں کو مہلت دے سکتا ہے اور ان کو تنگی سے بچا سکتا ہے تو یہ تو میرا زیادہ حق ہے کہ میں لوگوں کو تنگی سے بچاؤں اس واضح سے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمائیں گے فرشتو تم بھی میرے بندے سے تجاوز کرو یعنی مطلب یہ کہ تم بھی اس کے ساتھ تنگی کا معاملہ مت کرو ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی تو اس بات سے معلوما کہ قرض کا لین دین خرید و فروخت جو قرض کا مطلب یہی یہ نہیں ہے کہ میں سو ڈالر دیا نا کے طور پر کوئی چیز بیچی گئی اس کی قیمت جو وقت پہ آنی تھی نہیں آ سکی ہے تو اگر واقعی تنگی ہے تو اس کو مہلت دی جانی چاہیے تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اثر ملنے والا ہے اسماعیل نبی صالح قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شدد علی امتی اذا كان معصرا شدد ادا کا نوسر تعلیب ابو حنیف اسماعیل ابن عبد الملک سے اور ابو صالح سے اور اورانی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت میں تقاضا کیا جبکہ وہ تنگی میں ہے وہ فرد جس پر تقاضا کیا جا رہا ہے وہ بہت تنگ حال ہے اب بیچارہ کہاں سے تھے تم اس کو پریشان کر رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا تو وہ دو تنگی میں آ گیا ایک تو یہ کہ دینے کے لیے ہے نہیں اور دوسرا تمہارا سخت تقاضا اس پر ہے سختی کرنا اس پر تقاضا ایک تو یہ کہ بھائی کیوں نہیں دے مطالبہ ایک یہ کہ سختی نہیں تم کو دینا پڑے گا کیسے بھی کرنا پڑے گا تم کو غلط الفاظ استعمال کرنا اس سے تو بےچارا پریشان ہو تو جبکہ وہ تنگی میں ہے اس پر سختی کرنا تقاضے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قبر میں سختی فرمائے تو اس واسطے مطالبہ کرنا تو متوجہ کرنا وہ درست لیکن اگر یہ بات معلوم ہے کہ یہ تنگ حال ہے اس پر سختی نہ کی جائے کچھ مہرت دی جانی چاہیے اس کے مقابلے میں جو تنگی کرنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ حدیث آ رہی ہے کہ ابو حنیفہ اسماعیل ابن عبد الملک سے اور ابو صالح سے ومانی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت پر تقاضا کرنے میں شدت کی جب وہ شخص تنگی میں ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قبر میں سختی فرمائیں گے تنگی ہو اگر ایک تو یہ ہے کہ نادہ ہے نادہند ہے تو ظاہر ہے کہ اگر اس کو سہولت دی گئی تو آج اس سے لے گا کل کو پرسوں دوسرے سے لے گا تو یہ تو غلط بات ہے وہ جرم ہے لیکن اگر تنگی ہے تو پھر اس پر سختی نہیں ہونی چاہیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت کے اندر وہ سخت دی جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو رقم اس کے ذمے آتی ہے اگر اس میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے تو کمی کی جائے جیسا کہ حدیث میں ہے جو سیاح کے اندر اور سنن میں بھی وہ حدیث آ رہی ہے کہ حضرت قاب ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ وسعت والے تھے تو ان کا قرض ان کا قرض چاہیے تھا اب حضرت پر تو انہوں نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا مسجد میں وہ ایک آپس میں جو ہے تقاضا جب ہوا تو وہ آپ بڑھ گئی اور آوازیں بلند ہونے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آوازیں سنی تو مسجد میں تشریف لائے آپ نے پکارا کعب کو کعب انہوں نے کہا کیا رسول اللہ میں حاضر ہوں فرمائیے آپ نے فرمایا کہ کم کر دو ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں سے آدھا کم کر دو تو کعب نے عرض کیا میں نے کر دیا اس کے بعد آپ نے دوسرے سے فرمایا تم کھڑے ہو اور جا کر کے بقیہ جو ہے وہ ادا کرو تو اس میں یہ ہے کہ وقت میں بھی وسعت دی جا سکتی ہے اگر تنگی ہے اور اگر یہ کہ بھائی پورا نہیں تھوڑا اس کے پاس ہے تو جتنا اس کے پاس ہے اتنا لینے پر قناط کر لی جائے یہ بھی صورت ہو سکتی ہے بہرحال اپنی گنجائش بھی دیکھی جائے اور دوسرے کی گنجائش بھی دیکھ لی جائے تو یہ سہولت دینا دونوں حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ابو حنیفہ عن عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لئیس من, من غش فی ابو حنیفہ عبد اللہ ابن دینار سے اور وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو بیچنے اور خریدنے میں دھوکہ دے یہ حدیث وہ کتاب البیو کے اندر بنیادی حدیث ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سارے مسائل وہ اسی بنیاد پر مرتب ہوئے ہیں کہ دونوں فریق میں سے خریدار اور بیچنے والے دونوں میں سے کوئی بھی شخص دھوکے میں نہ رہے اور بات صاف صاف ہونی چاہیے مال کیسا ہے مدت کتنی ہے کب قیمت ادا ہوگی کتنی قیمت ادا ہوگی ساری تفصیلات جو ہیں وہ واضح ہونی چاہیے یہ ہے بیشراء میں اسلام جس بات کو پسند کرتا ہے دھوکہ کسی بھی طرح کہو وہ اسلام کو پسند نہیں تو آپ نے فرمایا ہم میں سے وہ شخص نہیں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گزر رہے تھے تو جیسا ہوتا ہے کہ روڈ کے کنارے پر کچھ سامان لے کر بیٹھ جاتے ہیں بیچنے کے واسطے تو اسی طرح سے ایک ڈھیر لگا ہوا تھا غلے کا اور وہ بیچ رہا تھا آپ جب گزر رہے تھے تو وہاں پہنچے اور آپ نے اس کے اندر ہاتھ مارا اندر ہاتھ مارا تو کچھ اندر تری محسوس ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھیگ گیا بارش ہوئی تھی جو بھی تو, تو آپ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کیا کہ جو یہ حصہ بھیگا ہوا ہے اس کو اوپر کر دیتے تاکہ جس کو خریدار ہے اس کو معلوم ہو جاتا تم نے اس کو اندر کر دیا اوپر سوکھا حصہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا لامنہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو خرید و فروخت کے معاملات میں دھوکہ دے ابیماد ابن ابی سلیمان کالا دین الباؤن وسد ابو کرب و اولما و اولمنفلوس و ادا حافی عید نمرود ابن کنان حماد <خصف> اپنے والد سے اور وہ حماد ابن ابی سلیمان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلا وہ شخص جس نے دینار بنایا تو سکہ سونے کا اشرفی جس کو کہتے ہیں وہ بنائی جس نے اس کا نام ہے تبا اور یہ طبا اصل میں لقب ہے شاہان یمن کا تو اس لیے وہاں اس کا نام بتلا دیا اور وہ ہے اسد ابو کرب یہ اسد ابو کرب یہ وہ شخص ہے کہ جو جس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ سے سات سو سال پہلے یہ ایمان لے آیا تھا آپ کے اوپر یہ بات تو میں اپنی تفسیر میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے ایمان کے معنی یہ ہیں کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور رسول پر لیکن صرف آخری پیغمبر جن کے ہم امت میں ہیں انہی پر نہیں بلکہ پچھلے تمام انبیاء پر اگر ہم ان میں سے ایک کو بھی ایکزم کر دیں کہ ہم اس پر ایمان ملاتے مومن نہیں ہوں گے اسی طرح سے پچھلے جو لوگ تھے گزشتہ امتیں ان کے اوپر یہ فرض تھا ان کے مومن ہونے کے معنی یہ تھے کہ وہ ایمان لائیں اپنے نبی پر اور اس سے پہلے کے انبیاء پر اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ضروری تھا اس کے بغیر مومن نہیں ہوتے تھے اسی کا قرآن شریف میں ذکر بھی ہے وہی اللہ نبی علماطمین کتاب میں واحک متن سم مجا رسول مصدق سارے امبیا سے عہد لیا گیا تھا کہ ہم تم کو کتاب دیں گے اور نبوت سے سرفراز کر رہے ہیں اور تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا تم اس پر ضرور ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی تعید کرو گے تو سارے امبیا کو پابند بنایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں انبیاء کو پابند بنایا گا تو ان کی امتیں بھی پابند ہو گئیں تو اس لیے تمام انبیاء نے یہ بتلایا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو جنہوں نے ان انبیاء کی بات کو مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے پہلے سے تو اب اسد ابو کرب ان میں ہیں کہ جو سات سو سال پہلے ہوئے ہیں اور یہ ایمان لے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے بے سے پہلے اور یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے غلاف کعبہ کعبے پر چڑھایا تو اسی نے یہ دینار اشرفی سب سے پہلے بنائی تھی وہ اول منترب الدراہیم اور یہ سب سے پہلے جس نے درہم چاندی کے سکے بنائے وہ طبع الصغر ہے اس کے بعد والا کوئی جو طباء بنا تھا جو بادشاہ تھا یمن کا اس نے وہ اول منتراب الفلوث اور جس نے پیسے جو ہیں وہ ڈھالے ہیں یعنی رانگ کے نحاس عربی میں نحاس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو رانگ انگلش میں کیا کہتے ہیں بھائی رانگ کو برانس ہاں تو برانس جو ہے اس کے جو پیسے ڈھالے اور لوگوں میں اس کو اس کا چلن کیا وہ نمرود ابن کنعان جو پڑ پوتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے کنعان جو ہیں یہ سام کے بیٹے ہیں اور سام حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو نمرود ابن کنعان نے یہ برانز کے جو ہے پیسے بنا کر ڈھال کر کے اور اس کا چلن کیا تھا مارکیٹ میں اس واسطے ایک معلومات کے لیے کہ بھائی اسی سے تو خرید اور فروخت ہوتی ہے تو بات آئی کہ سکے کہاں سے بننے شروع ہوئے کتاب <خصص> الرحن ابو حنیفہ عن حمد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترہ من یہودین تعامن ورہنہو درعن, درعن رہن کے معنی یہیں جس کو اردو میں کہتے ہیں گروی رکھنا کوئی اگر قرض لے رہے ہوں تو اس صورت میں یہ ہے کہ اطمینان کے واسطے بطور ضمانت کے بطور ہے کہ, کہ انشورنس کے کوئی سامان رکھ دینا اس کے پاس اس کو رہن کہتے ہیں قرآن شریف میں تو ایک خاص حالت میں اس کا حکم آیا ہے وہ ان کن تم آلہ سفریوں ولاً تجدو کا مقبوضہ کیونکہ اس سے پہلے کی آیت میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ جب قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھو اس پر وٹنس بھی کرا لو یہ سارے مسائل اس میں آ رہے تھے تفسیر کے ساتھ اس میں یہ کہا گیا کہ بھئی اگر تم سفر میں ہو اب سفر میں آدمی ظاہر ہے کہ کس کو دیکھے گا اگر خود نہیں لکھنا آتا تو کس کو پکڑ کے لائے گا کہ بھئی آ جاؤ ذرا میرے لیے ڈاکومنٹ لکھ دو اور کہاں سے وٹنس لے کر آئے گا تو اس واسطے سفر میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت یہ تجویز کی تھی کہ بھئی دونوں طرف کے اطمینان کے واسطے یہ صورت ہے کیا تم کوئی چیز بھی رکھ دو فریحان و مقبودہ جو اس کے قبضے میں رہے گی جس کے جس سے قرض لے رہے ہو تو وہ ایک خاص حالت میں بات کہی گئی تھی اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ رہن کا معاملہ صرف سفری میں ہو سکتا ہے سفر نہ ہو تو پھر رہن کا معاملہ نہیں ہو سکتا وہ تو ایک شکل بتائی گئی کہ سفر میں ہو لکھنا پڑھنا نہیں ہو سکتا تو اطمینان کے واسطے ایک چیز رہن کے طور پر رکھ دو اس حدیث نے یہ اور واضح کر دیا کہ سفر کے بغیر بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا حدیث کا ترجمہ ہے کہ ابو حنیفہ حماد سے اور وہ ابراہیم نخائی سے اور وہ سچ اسود, اسود سے وہ عدت عائشہ رضی اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کھانا کھانے کی چیز خریدی جس کے لیے دوسری روایت میں آتا کہ جو خریدے تھے آپ نے تیس سال ایک سا ساڑھے تین سیر کا ہوتا ہے ساڑھے تین سیر کے معنی ہو گئے ہیں, سات پاؤنڈ تقریبا تو تیس سا جو ہیں وہ جو آپ نے خرید لیے تھے اس سے اور اپنی زرا جو ہے جو جنگی لباس لوہے کا ہوتا ہے جو جنگ میں پہنتے ہیں وہ آپ نے اپنی ذرا اس کے پاس رہن رکھوا دی تھی کہ بھئی یہ رکھ لو بعد میں یہ ہے کہ یہ تو پیسے اس کی قیمت دے دیں گے تو ذرا واپس لے لیں گے اس سے یہ معلوم ہوا کہ سفر ہی میں نہیں بلکہ حضر میں بھی قیام جہاں ہے اپنے شہر اپنی بستی میں بھی اس طرح کے کی معاملات کیے جا سکتے ہیں دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرض کا لین دین اور خرید و فروخت یہ معاملات کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ دونوں کا مسلمان دونوں مسلمان ہو خریدنے والا بھی مسلمان ہو اور بیچنے والا بھی مسلمان ہو قرض لینے والا بھی مسلمان ہو قرض دینے والا بھی مسلمان ہو یہ ضروری نہیں ہے تو آپ نے یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کیا یہ سمان ہوا کہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں جہاں تک رہن کا معاملہ ہے وہ رہن کسی کے پاس رکھنے کا یہ معنی نہیں کہ وہ مالک ہو گیا مالک ہونے کی حیثیت اس کی نہیں بنتی اسی واسطے اس مال مرہونہ جو ہے جو رہن رکھا گیا ہے اس مال سے وہ شخص فائدہ نہیں اٹھا سکتا جس کے پاس وہ گروی رکھا ہوا ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتا بعض فقہ نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی اگر مثال کے طور پر دودھ دینے والا جانور گروی میں رکھا گیا ہے بھینس ہے گائے ہے بکری ہے تو وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں دودھ جو ہے وہ بھی اس کا نہیں ہے دودھ کو بیچے گا اور اس کے قیمت جو ہے وہ مالک اسی کی رہے گی مالک کی تو کوئی بھی چیز کیوں یہ کہاں سے نکلی یہ بات قرآن شریف میں لفظ آیا مقبوضہ فریحان مقبوطہ تو وہ قبضے میں رہے گی مملو کا نہیں کہا گیا کہ وہ مالک نہیں بن گیا مالک تو جب بنے گا جب معاملہ ایک طرف ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے اب ہم قیمت نہیں دے سکتے یا وہ اصل چیز نہیں لوٹا سکتے اب یہ گروی والی چیز یہ ہے یہ آپ کی ہے تب مالک بنے گا اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے بغیر نہیں تو یہ بطور ایک انشورنس کیا اس کے پاس ہے وہ چیز اطمینان کے لیے مالک نہیں بنا لہذا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کتاب و ابو محمد کتب التب الا ابن ابن سعید ابن جعفر انسلان قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجارحق وتی ہے ابو محمد روایت کرتے ہیں کہ مجھے میری طرف ابن سعید ابن جعفر نے سلیمان سے روایت کرتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی زیادہ حق رکھتا ہے اپنے صفح کا صفی کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اگر کوئی چیز کوئی بلڈنگ فروخت کرنا چاہتا ہے اپنا گھر فروخت کرنا چاہتا ہے تو یوں تو ہر شخص لے سکتا ہے مگر پہلے کس کا حق ہے لے لینے کا تو جس کو حق دیا جا رہا ہے خریدنے کا پہلے اس کو کہتے ہیں وہ ہے شفیع یعنی شفے کا حق اس کو مل گیا تو اس حدیث سے معلوم گا کہ پڑوسی کو حق ہے تو پڑوسی جو ہے وہ اگر نہ لے تو پھر جس کو چاہے دے دیں لیکن اگر پڑوسی کا ہے کہ میں لوں گا تو پھر بیچنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو نظر انداز کر کے اور اس کو انکار کر کے کسی دوسرے کو بیچنے کے لیے جائے یہ ہے شفا شوافے اس میں اختلاف کرتے ہیں شوافے کا کہنا یہ ہے کہ یہ حق صرف شریک کا ہے پارٹنر کا یعنی اس پراپرٹی کے اندر جو پارٹنر ہے اس کو حق شفہ حاصل ہوگا کہ وہ اگر خریدنا چاہتا ہے تو اسی کو بیچا جائے گا کسی اور کو نہیں اگر وہ پارٹنر نہیں ہے محض پڑوسی ہے تو پھر اس کا یہ حق نہیں یہ شوافے کا کہنا ہے دلیل ان کے پاس جو ہے وہ حدیث ہے ترمیزی محشد و حدیث کے اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شفا تو جب تک کہ پراپرٹی تقسیم نہ ہو جائے اس وقت تک شفا ہے اور جب آپ نے فرمایا کہ تقسیم ہو جائے اور راستے پھیر دیے جائیں تو پھر شفا نہیں یہ حدیث ہے جو دلیل ہے شفافے کی لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں جو یہ حدیث آئی ہے کہ پڑوسی جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس کا جواب شوافے دیتے ہیں کہ یہاں پڑوسی سے مراد جو ہے وہ شریک ہے حنفیہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کہاں سے نکال لیا کہ پڑوسی کے معنی شریک ہے مجازن اگر ہو بھی تو جب تک کہ حقیقی معنی نکل سکتے ہیں تو پھر مجازی کی طرف جائیں گے کیوں حقیقی معنی تو پڑوسی کے پڑوسی کے ہیں جار جاری ہی کہتے ہیں دوسری بات ایک اور یہ بھی ہے کہ ایک حدیث آئیے جو بحقی اندر ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ و شریک حق کو بھی شفا وہاں جار کے ساتھ شریک کا لفظ بھی آ گیا معلوم ہوا کہ جار کے معنی جار ہی کے ہیں پڑوسی کے ہیں تو معلوم ہوا کہ اگر پارٹنر ہے اس کو بھی شفے کا حق حاصل ہے جو پڑوسی ہے اس کو بھی شفے کا حق حاصل ہے تو اس واسطے اگر پڑوسی خریدنا چاہتا ہے آ, تو اسے پوچھا جائے بیچنے کے وقت میں تم تو نہیں خریدنا چاہتے وہ کہتے میں نہیں خریدنا چاہتا جس کو چاہے بیچے وہ کہ میں خریدنا چاہتا ہوں تو اس کا حق ہو جائے گا اس کو شفا کہتے ابو حنیفہ عن عبد ال کریم عنل مصور ابن مخرمہ قال اراد بیا داری فکال لی جاری خوشحا بسبتی فعنی قد او بها کی تو بےحا سمانی میں لطن آتی کہا لی انی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار احق حق وفی روایتنا عن المصور عن راف بن خدیج قال عرض على علی سعد بیتا فقال له خذو اما اني قد عطیت بی مما توطینی ولیکنک احق به فانی سمیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول الجار احق بشفاقی وفی روایتنا عن المصور عن راف مولا سعد انہو قال لرجل یعنی سعدا خذ هذا البيت بیاربائی مئت فیقول اما ان انی اماں انتی توثمان درہمین ولاکن عطی تو کہادی صن سمیت و مسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار و بشفاتی و فی روایت الصادب نے مال کن ولاد له لہو اللہ جارح بربیتی درہمین و کالقد اوقی طثمان میاتین ولاکن سمیت رسول اللہ صلاح وسلم یقول الجار و حقباتی ابو حنیفہ عبد الکریم سے اور مصور ابن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سعد ابن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر بیچنے کا ارادہ کیا تو اپنے پڑوسی سے جس کا نام محدثین بتلاتے ہیں کہ وہ ابو رافع تھے تو ان سے کہا کہ یہ تم سات سو درہم میں یہ گھر مجھ سے لے لو اور مجھے تو اس کے آٹھ سو درہم ملنے ہیں لیکن میں تم کو کم کر کے دے رہا ہوں کیوں اس لیے کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا پڑوسی جو ہے وہ شفے کا حق زیادہ رکھتا ہے اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں اور تم کو سو درہم کی سہولت بھی دے رہا ہوں تاکہ تم خرید سکو تمہارا حق جو ہے وہ تم کو مل جائے ایک روایت میں مصور ابن مخرمہ سے اور وہ رافع ابن خدا سے روایت کرتے ہیں تو وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ سعد ابن مالک نے مجھے پیشکش کی گھر کی اور کہا کہ یہ مجھ سے لے لو مجھے تو اس کی زیادہ قیمت مل رہی ہے جو تم دے رہے ہو اس سے زیادہ لیکن تمہارا حق زیادہ ہے اس لیے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی زیادہ حق رکھتا ہے شفے کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تھوڑی بہت قیمت کم کر کے بھی دینا پڑے پڑوسی کو تو یہ اس کا حق ہے لیکن بہت زیادہ نقصان وہ نہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ مارکیٹ ویلیو سے بھی وہ نیچے پہنچ جائے اتنا اتنا مجبور ہونے کی ضرورت نہیں ایک روایت میں ہے مسور سے ہی اور وہ رافع سے روایت کرتے ہیں کہ جو مولا ہیں سعد کے،, کے یہاں مولا ابن مالک ان کو کہا گیا جبکہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ راف ابن خدے جو ہیں یہ مولا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کے آزاد کردہ غلام تھے لیکن یہاں کہا جا رہا ابن مالک کے مولا اس لیے اس کے, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ محض ایک دوستی کے مد میں تعلقات کے مد میں کہہ دیا, ہو... کہہ دیا گیا ہوگا کہ سعد کے مولا ہیں ورنہ اصل میں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے آزاد کردہ غلام کے تو ان سے رافے سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نحو قال رج یعنی نے کہا ایک شخص کو جس کا نام سعد ہے کہ یہ گھر لے لو چار سو دھرم میں اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کے آٹھ سو درم ملنے ہیں لیکن میں تم کو یہ دیتا ہوں اس حدیث کی وجہ سے کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پڑوسی زیادہ حق رکھتا ہے اپنے شفے کا یہی ترجمہ اس, اس کے بعد والی حدیث کا بھی ہے ابو حنیف الاقمر ان مسروق عن عائشہ قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدكم ان خش بطفی ہا فلام فلا ہو ابو عنیفہ علی نے اقمر سے اور وہ مسروق سے اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی دیوار کے اوپر کوئی لکڑی رکھنا چاہے تو اس کو منع نہ کرے یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ بعض گھروں میں اس طرح سے تعمیر ہوتی ہے کہ دیوار مشترک ہوتی تو یہ دیوار ادھر کے گھر کے لیے بھی کام دے رہی ادھر کے گھر کے لئے بھی کام دے رہی اب وہ جو ہے ایک گھر والا کوئی اس پر کیا کہنا چاہیے کوئی لکڑی رکھنا چاہتا ہے کہ کڑی کیا اس کو شہتی اور کیا بولتے ہیں اسے جو لوگوں کا ہوتا ہے بھیم رکھنا چاہتا ہے تو اب اس کو وہ منع کرنے ہی نہیں صاحب ہم نہیں رکھنے دیں گے کیسے نہیں رکھنے دیوار جب ہے اور دونوں طرف کے واسطے ہے تو لہذا اس کو بھی حق ہے اس کے استعمال کرنے کا دیوار کا استعمال جو ہے جس طرح جو جن مقاصد کے لیے دیوار استعمال ہوتی ہے اس مقصد کے لیے وہ بھی کر رہا ہے کیوں روکا جائے اس کو یہ آپ نے فرمایا کہ اس کو روکا نہ جائے اس بات سے کہ اگر وہ اس پر کوئی بیم وغیرہ رکھنا چاہتا ہے رحمٰن الرحیم ابو حنیفہ نبی زبیر انجابر عالن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرہ ابو حنیفہ ابو زبیر سے اور وہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا بعد کتاب تو ہے مزاحرہ کی اور حدیث لارے مخابرہ کی اصل میں دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے مزاحرہ تو اس کو کہتے ہیں کہ زمین کا مالک کھیتی کرنے والے سے فارمر سے یہ معاملہ کرے کہ بھائی یہ زمین اس میں کھیتی کرنے کے لیے تم لے لو اور ہم تم کو سیڈ بھی سپلائی کریں گے گہوں بونا ہے تو گہوں اور چاول بونے ہیں تو چاول جو بھی ہے اس کا سیڈ ہم سپلائی کریں گے لیکن اتنے وزن جو ہے وہ ہم کو گیہوں تم دو گے پیداوار میں سے اتنے چاول تم ہم کو دو گے جس چیز کی بھی کھیتی ہونی ہے تو اس میں کہہ دیا جائے کہ بھائی اتنا وزن جو ہے وہ ہم کو تم پیداوار کا دو گے اور یہی اس کا رینٹ ہے یہ ہے مظاہرہ مقابرہ میں بھی یہی صورت ہوتی ہے بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ سیڈس جو ہیں وہ بھی فارمر ہی کو دینے ہوتے ہیں یعنی لینڈ لارڈ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑتا وہ زمین دے دیتا ہے کہ یہ زمین لو اور تم خود ہی اس میں کھیتی کرو جو بھی ایک وجہ ہیں اور سیڈس ہیں وہ سب تمہارے ہوں گے محنت تمہاری ہوگی ہم کو تو تم اتنے کوئنٹل یا اتنا جو ہے پاؤنڈ اتنے سب وہ ہم کو پیداوار میں سے دے دینا یہ مخابرہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے دونوں صورتیں جو ہیں وہ ناجائز ہوں گی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں وہی دھوکہ پایا جاتا ہے کہ لینڈ لارڈ نے جو ہے وہ متعین کر دیا کہ ہم کو اتنا غلہ دینا اب سوال یہ کہ اتنا پیدا ہوگا نہیں ہوگا کس کو پتا تو کم پیدا ہوتا ہے یا بالکل پیدا نہیں ہوتا تو اس صورت میں اب دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے ارے فارمر تو کہتا ہے کہ جی اتنے تو پیداواری نہیں ہوئی اب کے بڑا نقصان ہو گیا انہیں ہم کیا جانیں ہم کو تو اتنا دے دو جتنا ہم نے پیک کیا تھا یہ دھوکے والی بات ہے اس لیے اس سے منع فرمایا تو کتاب اگرچہ مزارع ہے اور حدیث میں مخابرہ کا لفظ ہے لیکن میں نے کہا کہ اصولی طور پر جو ہے وہ بات ایک ہی ہے فرق اتنا ہے کہ مزارع میں سیٹس جو ہیں وہ لینڈ لارڈ کو دینے ہوتے ہیں اور مخابرہ میں وہ سیٹ بھی نہیں دیتا أبو هنيفة عن نبي حسين عن رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط فآجبه فقال لمن هذا فقلت لي فقال من أين هو لك قلت استاجرته قال فلا تستاجره بشيء منه وفي رباية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط فقال لمن هذا فقلت لي وقد استاجرته رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایک باغ میں پہنچے وہاں سے گزر ہوا آپ کا تو آپ کو وہ باغ بہت اچھا لگا تو آ آپ نے پوچھا یہ کس کا باغ ہے میں نے کہا کہ یہ میرا ہی ہے رافع نے کہا کہ میرا ہے یہ رافع ابن خدا ہے جو آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا ہے تو کہنے لگے کہ میرا ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں کہاں سے مل ہے ایسا باغ اتنا اچھا قیمتی باغ ہے کہاں سے ملا کیسے ہے تمہارا انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو رینٹ پر لیا ہے جرت یہ مطلب کیا ہوگا کہ میں اس باغ کی دیکھ ریکھ کروں گا اور یہ اس کو رینٹ پر میں نے اس کے لیے لیا ہے آپ نے فرمایا فلا تجر ہو بے اسی میں سے کسی چیز کا بدلے میں تم اس کو کون پر نہیں لے سکتے کیا مطلب آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا اور پاکستان میں بھی باغ بھی اسی طرح سے دیے جاتے تھے اور دیے جاتے ہیں ابھی تک کہ باغ کا مالک جو ہے وہ کسی آدمی کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس کی دیکھ ریکھ کرو گے پانی دو گے صفائی کرو گے اور نگرانی کرو گے اس کی سیکورٹی وغیرہ پھل جو آئے گا اس میں اتنا پھل تم ہم کو دو گے یہ ہوتی تھی اجارہ اس کا باق کا آپ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ ایسا مت کرو کہ تم اجارے پر اجرت پر باق کو اسی کی پیداوار کے بدلے میں نہیں لینا کیونکہ یہاں بھی وہی صورت ہے جو مظارن ہے اس لیے کہ دھوکہ ہے کہ خدا جانے اتنا پھل آئے گا کہ نہیں آئے گا اب اس آدمی نے ٹائم لگایا محنت کی پانی دیا اور اس کی دیکھ بھال کی اب پھر اتنا پھل نہیں ملا تو کہاں سے دے گا وہ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ ایک باغ میں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کس کا ہے تو میں نے کہا کہ میرا ہے اور میں نے اس کو اجرت پر لیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اجرت پر مت یعنی مطلب اسی کے پھل فروٹ کے بدلے میں اجرت پر مت کتاب الفضائل یہاں تک کتاب الب ختم ہوئے اب یہاں سے فضائل کا بیان آ رہا ہے کہ جن جن شخصیتوں کا اور پرسن جو ہیں پرسنالٹیز جن کا کوئی بھی فضیلت حدیث میں آئی ہے تو ان کا بیان اس میں آ رہا ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ہے ابو حنیفہ عن الحسم اور ابیا ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابن اللہ وسطین وبیدہ ابو بکر و ابن اللہ وسطی و قبی عمر و ابن وسطین ابو عنیف سے اور ربیہ سے اور وہ انس رضی اللہ عنہ سے انس ابن مالک جو آپ کے خادم ہیں خدمت گار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی جبکہ آپ کی عمر شریف 63 تھری سال کی تھی اور شری ابو بکر کا وفات ہوئی تو ان کی بھی عمر 63 سال تھی حضرت عمر کی وفات ہوئی ان کی عمر بھی 63 سال تھی اور بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہوئی تو ان کی بھی عمر 63 سال تھی حضرت عثمان ندی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی جو وفات ہوئی تو وہ تقریباً ایٹی ٹو یا ایٹی ایٹیز میں تھے وہ لیکن بقیہ تینوں خلافہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات ہوئی تریسٹھ سال کی اگرچہ اچھا ابو حنیفہ ان سعید عن انس قال بعث رسول اللہ کالا گوئس رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم و توفی رسول ابن تو تو سعید سے ملک رضی اللہ سے بات کرتے ہیں کہ, انہوں نے کہا انس سے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےحص ہوئی ہے یعنی آپ کے کو نبوت پر جو سرفراز کیا گیا اور پہلی وحی جو آپ پر آئی یہ ہے بیست جب جبکہ آپ چالیس سال کے تھے تو چالیس میں سال آپ کا تھا چالیس سال پورے ہوئے تھے تو آپ پر وحی آئی نبی ہو گئے آبی مکہ پاسرن اور پھر آپ کہ قیام مکہ مکرمہ میں دس سال رہا اور پھر مدینہ میں دس سال رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس حالت میں کہ آپ کی داڑھی اور سر مبارک میں بیس بال بھی سفید نہیں ہوئے سفید سفیدی تو آ گئی تھی اور ایک دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بال سفید ہونے لگے ہیں مطلب یہ ہے کہ بڑھاپا آ گیا اب تو. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے والد اور سورہ ہود اور اس کی جیسی دوسری صورتوں نے جو ہے مجھے بوڑھا کر دیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو بڑھاپے کے جو آثار ہیں دراصل وہ بوجھ ہے ان صورتوں کا یا اس کے مضامین کا کہ ان صورتوں میں جو عذاب اور ثواب کا جو تذکرہ ہے تو ان باتوں کی وجہ سے آپ نے فرمایا لیکن پھر بھی حضرت انس کی روایت میں ہے کہ بیس بال بھی بیس بال سے زیادہ نہیں تھے بس تھوڑے ہی تھے مطلب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی وفات جو ہوئی تو وہ ساٹھ سال کی عمر میں ہوئی اس واسطے کہ چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور دس اور دس بیس یہ تو چالیس اور بیس ساٹھ ہوتے ہیں تو پہلی روایت میں آیا تریسٹھ سال تو دونوں میں اصل میں اختلاف نہیں ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ ایک تو کہیں ایگزیکٹ کہیں نمبر آپ بتائیں اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اکائیاں نہیں بتاتے دہائیاں بتاتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ 60s میں 70s میں 80s میں اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دہائیاں بتا رہے ہیں اکایاں اس میں آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں جب 70s آپ کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہو گئے ہیں کہ سیونٹی نہیں بلکہ سیونٹی سے اوپر ہے تو یہاں جو ہے اس حدیث کے اندر اکائیوں کو چھوڑ دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا قیام بتلا رہے ہیں دس سال حالانکہ وہاں آپ کا قیام جو تھا وہ تیرہ سال تھا تو انہوں نے اکائیاں چھوڑ دیں تو پہلی حدیث میں صحیح عمر بتلائی گئی تریسٹھ سال اور اس میں صرف دہائیاں بتلائی گئیں ابو حنیفان اب زبیر کالکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یورف برہ قیب اذا اقبل من اللہ ابو حنیفہ ابو زبیر سے اور وہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت میں کہیں آیا کرتے تھے تب رات میں تو اندھیرا ہوتا تھا. تب یہ کہیں یہ لائٹ سسٹم جو آج ہے الیکٹریسٹی وہ کہاں تھی اس وقت اس واسطے رات میں تو اندھیرا ہوتا ہے کہ جو پہچانے جاتے تھے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں وہ خوشبو سے جو آپ کے خوشبویں آپ کے بدن سے پوٹتی تھیں تو اس خوشبو کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں آپ کی طبیعت میں چونکہ صفائی اور ستھرائی اور نظافت بہت تھی اس لیے آپ خوشبو کو پسند کرتے تھے اور خوشبو استعمال کرتے تھے اور اس میں یہ ہے کہ اسی لیے آپ نے خوشبو کی فضیلت بھی بتلائی ہے آپ نے فرمایا کہ صلاح لا ترد تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو لوٹایا نہ جائے یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی اس کو پیش کرے ہدیہ دے تو اس کو واپس نہ کیا جائے مطلب اس کو قبول کرنا چاہیے جن میں ایک تو ہے دودھ دوسرا ہے پرفیوم خوشبو اور تیسرا ہے تکیہ وسادہ جس کو کہتے ہیں ٹیک لگانے کے واسطے کو تکیا دے تو یہ آرام کی چیز ہے اس کو لوٹانے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ بھائی ٹیک لگائیں گے تو بہت اچھا ہی ہے آرام سے رہیں گے تو اس میں اس کے لوٹانے کا مطلب تکلف کرنا ہے <coughs> اسی طرح سے خوشبو خوشبو بہت اچھی چیز ہے تو آپ کو اتنی پسند کی خوشبو کہ آپ نے یہ کہا کہ بھائی جب کوئی ہدیہ دے تو اس کو قبول کیا جائے اس کو واپس نہ کیا جائے آپ استعمال فرماتے تھے جابر اپنے عبداللہ کے ایک اور روایت میں ہے کہ مشک اور انبر میں بھی اتنی خوشبو نہیں ہوتی تھی کہ جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں خوشبو ہوتی تھی اور اسی طرح سے آپ کے دست مبارک میں جو آپ کی ہتیلیوں میں اتنی نرمی تھی کہ کوئی ریشم میں بھی اس طرح کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں بھی اتنی نرمی نہ ہوگی جتنے آپ کی ہتیلیوں کے اندر نرمی تھی تو یہ آپ کی طبیعت میں نظافت اور صفائی ستھرائی بہت تھی تو خوشبو کے ذریعے سے آپ پہچانے جایا کرتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو بعد میں ایک جابری کہ ایک روایت میں یہ کہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کسی گلی سے گزرتے تو پیچھے سے آنے والا یہ سمجھ لیا کرتا تھا کہ اسی گلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر گئے ہیں اس لیے کہ وہ خوشبو اور مہک وہاں اس گلی میں رہتی تھی تو اس, اس خوشبو سے پہچانے جاتے تھے آپ ابو حنیفیم عن عن عن ان ان اللہ اللہ ابو حنیفہ حماد سے, اور ابراہیم نخائی سے, اور سے اور عبداللہ بن مسعود رت اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں مسجد کی طرف تشریف لاتے تو آپ اسی اتر کی خوشبو سے پہچانے جاتے تھے کہ آپ لا رہے ہیں یا لا چکے ہیں اس میں پرفیوم میں دو باتوں کی رعایت ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ آج کل جو پرفیوم ملتے ہیں اس میں الکوہل ہوتا ہے اور الکوحل جو ہے وہ ناپاک ہے لہٰذا جو نان الکوہل پرفیوم ہے ان کا استعمال ہونا چاہیے الکوحلک نہیں ہونی چاہیے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایسے پرفیوم جو ہیں جس میں زعفران جو ہے اس سے بھی بنائے جاتے ہیں بعض پرفیوم خاص طور پر انڈیا پاکستان عرب کنٹریز میں وہ جو پرانا جو طریقہ ہے پرفیوم کے بنانے کا وہاں بھی بھی رائج ہے تو زعفران سے بھی بنتے ہیں تو زعفران والے جو پرفیوم ہیں کیونکہ ان میں رنگ ہوتا ہے زعفران کا تو آپ نے مردوں کے لیے منع فرمایا عورتوں کے لیے اس کی اجازت دی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو زعفران والا ہے وہ عورتوں کے لیے اور بغیر زعفران کا جو ہے جس میں رنگ نہ ہو کلر نہ ہو وہ مردوں کے لیے ہے تو یہ اس کے بھی رعایت ہونی چاہیے ابو حنی فا محار ابن عمر قالقان علی علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین فقدانی وزادانی یہاں تک تو آپ کے حلیہ مبارک کی عادت مبارک کی بات آئی ہے یہاں سے آپ کے معاملات کے بارے میں کیونکہ سیرت کا وہ بھی ایک حصہ ہے تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ محارب سے ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عماء سے انہوں نے کہا کہ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک قرض تھا یعنی آپ نے کچھ قرض لیا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر سے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے وہ میرا قرض مجھے ادا کیا اور مجھے کچھ زیادہ بھی دیا تو یہاں اس طرح کی بات پہلے بھی آ چکی ہے میں بتا چکا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ قرض جس کا ہے وہ تو نہیں کر سکتا وہ تو مطالبہ نہیں کر سکتا بلکہ وہ کوئی خود اپنے ارادہ سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا اس قرض دار سے کیونکہ وہ اگر اس نے مطالبہ کیا کسی چیز کا اس قرض کے ریفرنس سے تو پھر وہ سود بن جائے گا یہاں جو ہے یہ آپ نے خود اپنی طرف سے دیا ہے تو یہ ایک طرح کہیں کیونکہ یہ کہ تشکر ہے شکرانہ ہے ابھی تم نے مجھے دیا تھا میرا ایک کام وقت پہ ہو گیا تمہاری طرف سے مطالبہ نہیں یہ تو لو تم اپنا جو قرض پورا اور یہ ایک ہماری طرف سے کچھ اور تو یہ اس طرح کی صورت کرنا جائز ہے جیسے ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک یہودی جس کا قرض آپ کے ذمہ تھا وہ جو وقت تھا وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا ادا کرنے کا لیکن وہ آیا اور آ کر کے اس نے یہی یہ کہا کہ میرا قرض دو آپ نے فرمایا بھائی دیں گے ابھی تو نہیں ہے تو اس نے کہا کہ عبد المتلیف کی اولاد بڑی نادہد ہوتی تو اس نے بیجا لفظ استعمال کیے تو اب عبدالبن عمر کو اس پر بہت غصہ حضرت اب عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے ان کا غصہ اور انہوں نے کہا کہ دشمن خدا میں تیری گردن اڑا دوں گا تم نے کیا لفظ استعمال کیا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے آپ نے حضرت عمر کو اس تنبیہ فرمائی آپ نے فرمایا کہ اے عمر تم سے توقع نہیں تھی تم نے جو یہ سختی کا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے تم کو چاہیے تھا کہ مجھے حسن ادا کا مشورہ دیتے اس کو حسن طلب کی نصیحت کرتے کہ بھائی اچھی طرح مانگا جانا چاہیے اپنے قرض کو مانگنا ہو تو یہ طریقہ مانگنے کا نہیں ہوتا کہ خاندانوں تک کو پورا کہا جائے جو اس نے طریقہ اختیار کیا اور اسی طرح سے مجھے بھی تم کہہ سکتے تھے کہ بھئی ان کا قرض ادا کرو نصیب جو بھی ہے اور اب جاؤ جبکہ تم نے سختی کی ہے اس کی پر زیادتی کی ہے حالانکہ زیادتی تو اس کی طرف سے تھی لیکن آپ نے ان کو فرمایا کہ تم تمہاری طرف سے زیادتی ہوئی اس کا قرض ادا کرو اور کچھ اس کو اضافہ بھی دو کیونکہ تم نے اس کے دل کو دکھایا تو یہ معلوم ہوا کہ قرض لینے والا قرض دینے والے کے مطالبے کے بغیر اگر قرض کے ادا کرنے کے بعد کچھ اور اپنی طرف سے اضافہ کر کے دے دے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا اس کا حاصل یہ ہوگا کہ بھئی ایک احسان کا بدلہ ہے کہ اس نے احسان کیا تھا تو اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ تہاد تہا بہ دیا کرو تو ہدیے دینے کا مطلب کیا ہوگا کہ بھئی یہ ون وے ٹریفک تو نہیں ہوگا تہاد کا یہ ہے کہ بھائی ایک دوسرے کو ہدیہ دو ایک آدمی تم کو ہدیہ دے رہا ہے تم بھی اس کو ہدیہ بھیجو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہدیے دینے سے آپس میں محبت پیدا ہوگی اس لیے فرمایا تحاد و کہ ہدیہ دیا کرو محبت پیدا ہوگی آپس میں تو یہ احسان کرنا اور احسان کے بدلے میں بھی کچھ احسان کرنا یہ اس سے محبت بڑھتی ہے تعلقات میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے یہی منشا تھا نبی کریم صلی اللہ وسلم کا ابو حنیف ان ابراہیم صلی اللہ ابو حنیف ابراہیم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے نہ خض اور نہ حریر کو آپ کے ہتیلی سے زیادہ ملائم کبھی محسوس کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے خض جو ہے وہ ایک خاص کپڑا ہوتا تھا جو اولن اور سلک ریشم ان دونوں کے کمبینیشن سے تیار ہوتا تھا اور حریر تو ریشم ہے ہی تو, تو مطلب یہ کہ دونوں بہت ہی ملائم کپڑے ہوتے تھے لیکن آپ کی ہتھیلی جو ہے متیلی مبارک کف مبارک آپ کا وہ ان کپڑوں سے بھی زیادہ نرم ہوتا تھا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھنے والے سے آپ نے اپنے گھٹ گھٹنے آگے بڑھائے مطلب کیا ہوا مثلا کوئی شخص برابر میں بیٹھا ہو تو آپ اس سے آگے چل کر بڑھ کر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ برابر ہی رکھنا چاہتے تھے کیوں اس میں ایک طرح کا تکبر پایا جاتا ہے کہ ہم آگے بیٹھیں گے سمجھ برابر نہیں تو آپ اپنے گھٹنوں کو برابر بیٹھنے والے سے کبھی آگے نہیں بڑھاتے تھے ایک اور میں یہ ہے کہ کبھی آپ اپنے پیر پھیلا کر لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھا کرتے تھے چونکہ اس میں تا... یہ توازوں کے خلاف ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ آپ سے بڑھ کر کون ہوگا صحابہ سبھی آپ کا ادب اور احترام کرتے تھے پاس لحاظ آپ کا تھا مگر اس کے باوجود یہ تھا کہ آپ میں توازو تھی اور آپ اس طرح صورت نہیں اختیار کرتے تھے جس میں تکبر اور بائی پائی جاتی ہو ابو حنیفہ عن ابراہیم عن, ابی عن مسروق عبی ان مسروف عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت اما تقرآ ابو حنیفہ ابراہیم سے یا ابراہیم نقی براد نہیں ہے بلکہ ابراہیم محمد ابن المنتشر ایک دوسرے ابراہیم ہے یہ کیونکہ ابراہیم جو ہیں وہ براہ راست اب امام حنیفہ فا کے استاد نہیں، ابراہیم نقی یہ دوسرے ابراہیم ہیں اور وہ اپنے والد سے یعنی المنتشر سے اور وہ مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دریافت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کے بارے میں کہ آپ کی عادتیں کیا تھیں آپ کا خلق تک کیا تھا تو عضت عائشہ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے یہ انہوں نے جواب دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن نے تو خود ہی تفصیل سے آپ کے اخلاق بتلا دیے مثلا قرآن شریف فرمایا نقل علیہ نظیم آپ جو ہیں خلق عظیم پر ہیں تو معلوم ہوا کہ اخلاق کا جو عالی ترین مقام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ اسی طرح سے ایک اور آیت میں ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ولو كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ آپ اللہ کی رحمت و مہربانی سے آپ کے اندر نرمی ہے آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں اگر آپ نے کھرراپن ہوتا تو پھر یہ ایک بھی آپ کے گرد پیش نہ ٹکتا سب ہی بھاگ چکے ہوتے آپ تنہائی رہا کرتے اگر آپ میں یہ کھرراپن ہوتا مگر آپ میں نرمی ہے اس لیے آپ کے چاروں طرف یہ رہتے ہیں تو اللہ کی مہربانی سے آپ کے اندر نرمی ہے تو اللہ سخانہ وطالعہ خود آپ کے اخلاق اور آدات کے بارے میں بتلا رہے ہیں تو ایک تو معنی یہ ہوئے کہ قرآن نہیں پڑتے قرآن میں تو آپ کے اخلاق آدات بتلائے گئے ہی ہیں دوسرے ایک اور معنی بھی ہیں اس کے اور وہ یہ کہ قرآن میں جو احکام ہیں اور جو ہدایتیں ہیں وہ بےنی وہی عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن دو ہیں ایک قرآن علمی ہے وہ تو وہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں اور ورقوں کے اندر اور پیپر کے اوپر ہے اور ایک قرآن عملی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو اس لیے سیرت کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے اور قرآن کو سیرت سے الگ نہیں کر سکتے دونوں ساتھ کے ساتھ ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم قرآن شریف میں جو کچھ اترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سے مختلف کچھ اور ہوگا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو آپ کا عمل عین مین وہ ہے کہ جس کی ہدایتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کو اور نبی یا نبی کے واسطے سے ساری امت کو دی ہیں تو آپ کا عمل اس کے مطابق تھا اس لیے قرآن پڑھو وہی آپ کی سیرت بھی ہوئی ابو حنيفة عن مسلم عن أنث قال كان ابو حنيفة عن سلمة عن أبو الزعراء عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر ابو حنیفہ سلمہ ابن کوہیل سے اور وہ ابو زارا جن کا نام ہے عبداللہ ابن حانی ان سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ ابن مسعود سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہ کرو میرے بعد ان دونوں آدمیوں کی ابو بک اور عمر کی یہ روایت ام ابو حنیفہ کی طرف سے اس کتاب میں ہے اور مسند احمد میں ترمیزی میں ابن ماجہ میں حضرت حضیف رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت مختلف سندوں کے ساتھ نقل کی گئی ہے اس واسطے جب مختلف سندوں سے کوئی روایت آ رہی ہو اور ایک صحابی سے زیادہ بہکر کر کے اس کو روایت کرنے والے بھی ہوں جیسے میں نے کہا کہ حضرت حضیفہ سے بھی ہے اور یہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے تو وہ روایت بہت اہمیت اختیار کر لیتی ہے اس سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عما کی خصوصیت اور اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر امت کو اقتدا کرنی ہے اور بات ماننی ہے تو ابو بکر اور عمر کی ماننی ہے اس سے میرے بعد اقتدا کا مطلب کیا ہوا کہ میرا مقام میری جگہ پر وہ ہوں گے اس سے خلافت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اسی واسطے حضرت حضائف رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا اننی لا ادری بے قائفی و اشارہ بکر و عمر کیا آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں کتنا تم میں ٹھہروں گا تو میرے بعد جو ہے دونوں کی اقتدا کرتے رہنا اور آپ نے اشارہ فرمایا ابو بکر اور عمر کی طرف تو ہوا کہ میرے بعد جو ہے یہ ذمہ داری ابو بکر اور عمر کی ہو جائے گی تو خلافت ابو بکر کی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بالکل صاف طور پر بلکہ اسی ترتیب سے کہ پہلے ابو بکر ہوں گے اور پھر عمر ہوں گے اس یہ ترتیب بھی آپ کے اس فرمانے سے سامنے آگئی اس لیے جو لوگ سیدنا ابو بکر اور عمر کو خلافت کے معاملے میں غاسب مانتے ہیں وہ حدیث کے خلاف ہوئے اہم ابو حنیفہ عن عبد الملک انبی عن, عن حضیف ابن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختدو من بعد ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہ بهدی عمار و تمسک ام ابن امد ابو حنیفہ عبد الملک ابن عمیر سے اور ابن حراش سے اور حضیف ابن یمان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ان دونوں کی اقتدا کرنا ابو بکر کی اور عمر رضی اللہ عنما اور عمار کے راستے پر چلنا اس سے ہدایت حاصل کرنا اور اسی طرح سے ابن ام عبد کے وصیت اور تاکید کو ماننا اس میں بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنما کا ذکر ہے یہ حضرت حضیفہ والی حدیث ہوگی پہلی حدیث ابن مسعود کی اور یہ حدیث لی گئی حضرت حضیفہ والی تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ نما کے بارے میں بہت سی حدیث ہیں اس نے فرمایا حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ میرے دونوں وزیر ہیں اور اسی طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں اور یہ میرے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں اور حق ان کے ساتھ ہے یہ جہاں کہیں بھی ہوں تو بہت سی حدیثیں آ رہی ہیں ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے کان اور آنکھ ہیں ابو بکر و عمر تو اس طرح کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ جس سے بارگاہ نبوت میں ان کے جو مقام ہے اور جو خصوصیت ہے وہ واضح ہوتی ہے اس حدیث میں آیا ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کہ ان کے طریقے کو ماننا تو اس سے حضرت عمار ابن یاسر کی اہمیت معلوم ہوئی اور اسی طرح سے وسیعت کو قبول کرنا ابن ام عبد کی یہ ابن ام آبد جو ہیں عبد اللہ نے مسعود رضی اللہ عما کا کے لیے ہے اصل میں ان کے والد کا نام تو مسعود ہے اور ان کا اپنا نام عبداللہ لیکن یہ کبھی تو ابو عبد عبدالرحمان کے نام سے حدیثوں میں ان کا ذکر آتا ہے ان کے بیٹے کا نام عبد عبدالرحمان تھا اس لیے ابو عبدالرحمٰن کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں اور ان کی ماں کا نام والدہ کا نام ام عبد ہے تو ابن ام عبد بھی تو حدیثوں میں اے, کئی ناموں سے پکارے جاتے ہیں اس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی سمجھ اور ان کی عقل اور فہم اس کی تا تائید ہوتی اس حدیث سے وصیت سے ممکن ہے اشارہ اس طرف ہو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی نے سعید نبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے دلیل دی تھی کہ جن کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کی امامت کے لیے منتخب فرمایا وہی ہماری دنیا کی امامت اور پیشوائی کے لیے بھی وہی اہل ہیں بعض روایتوں میں یہ قول حضرت علی کا آتا ہے اور بعض میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تو معلوم ہوا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنما کا جہاں ذکر آیا کہ میری بعد ان کی اختدا کرنا اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود کی وصیت کو ماننا تو شاید اس میں اشارہ اسی طرف بھی ہو کہ جب وہ مشورہ دیں گے اور جو دلیل دیں گے اس کو قبول کیا جائے یہ تو ایک خاص واقعے کی طرف ہوا لیکن عام بھی رکھا جائے اس کو تو اس سے عدل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سمجھ دین کے معاملات میں وہ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے حدیث سے اسی لیے حنفیہ نے ماں بنی فرحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فقہ کی بنیاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پر ان کے فقہ پر رکھی ہے اس سے عبداللہ ابن مسعود کا مقام جو ہے چونکہ بلند ہے اور ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ ابو موسیٰ شریح رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ میں جب یمن سے آیا تو میں نے دیکھا کہ ابن مسعود اور ام عبد یعنی ان کی والدہ یہ نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی ایسی آمد رفت ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں یعنی آپ کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے اتنا قرب تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عبداللہ ابن مسعود بھی اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں شام میں اب رات کا وقت ہوتا تھا یا تو اپنی والدہ کو بھیج دیا کرتے تھے اندر کہ آپ جائیں اندر اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا ہیں پھر آ کے مجھے بتایا کریں تم میں آپ ان کی والدہ یہی کیا کرتی تھی اس سے تمام معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کتنا لحاظ کرتے تھے آپ کے معاملات کا آپ کے معمولات کا کہ کوئی چیز چھوٹ نہ پائے ان کے علم سے باہر نہ رہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اجازت دے رکھی تھی عبداللہ ابن مسعود کو کہ تم کو اس کی اجازت ہے کہ تم پردہ اٹھا کر کے اور مجھے دیکھ سکتے ہو اور میرے رازوں کو سوائے جن چیزوں سے کہ میں تم کو روکوں تو میرے راز کی باتیں تم تک تم میں معلوم ہو سکتی ہیں اس کی اجازت دے رکھی تھی تو ظاہر ہے کہ یہ خصوصیت عبداللہ ابن مسعود کی ہے تمام صحابہ میں کہ ان کے علم پر اعتماد تھا اور چاہتے تھے آپ کہ ان کے علم میں اضافہ ہو اسی لیے سفر میں اور حضر میں عبداللہ بن مسعود ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے اس لیے کہ آپ کے جو خدمتیں ان سے متعلق تھیں وہ خدمتیں ان خدمتوں کی ہر وقت ضرورت تھی مسواک صاحب استواق کہا جاتا ہے ان کو آپ کے پاس ہوتی تھی صاحب نالین کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اور جوتے جو ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھتے اسی طرح سے بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انہی کے حوالے ہوتا تھا اور آگے بات آ رہی ہے کہ سفر کے وقت میں ان کے آپ کے جو سف... سواری کی تیاری وہ بھی عبداللہ ابن مسعود ہی کیا کرتے تھے اتنا قریب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر بات ہے کہ اتنا قریب رہنے والا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا تو یہی بنیاد ہے حنفیہ کے فقہ کو عبداللہ ابن مسعود کے فقہ پر بنیاد بنا کر رکھنا ابو حنیفاسمان عن عن صلی اللہ فقال لو عمر ازوجك حفص ابن فقال حتى و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وطا فقال السول اللہ صلی اللہ علیہ و عدالان ضبونی حفصہ و عظوج عثمان ابنتی فقار نام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ حدیث ہے ابو حنیف سے اور مصعب ابن ابھی کثیر سے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں تجرت عمر کا گزر حضرت عثمان کے پاس, پاس ہوا تو یہ دیکھا کہ وہ بہت غم زدہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو انہوں نے پوچھا کیوں غم میں پڑے ہوئے ہو تم اتنا انہوں نے کہا کہ میں غم نہ کروں حالاں کہ سسرالی کا رشتہ میرا ٹوٹ چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی چونکہ یہ داماد تھے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جو صاحبزادی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ان کے نکاحیں تھیں ان کا انتقال ہو گیا تو عثمان رضی اللہ عنہ اس کی غمزدہ ہیں تو دامادی کا رشتہ سسرالی رشتہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تھا وہ قطع ہو گیا تو میں کیا غم نہ کروں تو اس میں ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کا انتقال ہوا جو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے کہ میں اپنی بیٹی حفظہ کا تم سے نکاح کر دیتا ہوں مطلب یہ ہے کہ تم اتنا غم نہ کرو تمہاری شادی دوسری ہو جاتی ہے میں اپنی بیٹی تم کو دے دیتا ہوں تو عثمان نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہ لے آپ سے مشورہ لینے کے بعد ہی میں ہاں یہ نہ کہوں گا فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک طرح کا سک ہوا بظاہر ایسا دوسری رواج سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو یہ بات شاخ ہوئی کہ میں پیشکش کر رہا ہوں اپنی بیٹی کی اور عثمان اس کو قبول نہیں کر رہے تو ایک طرح کی ان کی وہ غم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ صورت ہوئی میں نے عثمان جو غم میں تھے اور میں نے ان کو پیشکش کی اور انہوں نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں نبی ان کا رونا بھی آتا ہے کہ رو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان تو آپ نے فرمایا کیوں روتے عرض رسول اللہ بیرہ رشتہ آپ سے جو تھا دامادی اور سسرالی کا وہ ٹوٹ گیا تو پھر حضرت عمر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے ذکر کیا آپ نے فرمایا اے عمر میں تجھے اس سے زیادہ بہتر داماد جو عثمان سے بھی بہتر ہو وہ نہ بتلاؤ اور عثمان کو تیرے سے زیادہ بہتر خسر بتا دو یہ ظاہر ہے کہ جب حضرت حفصہ کی شادی اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان سے ہوتی تو حضرت عثمان داماد ہو جاتے حضرت عمر کے اور حضرت عمر خسر ہو جاتے حضرت عثمان کے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے عثمان سے زیادہ بہتر داماد اور عثمان کو میں تم سے زیادہ بہتر خسر نہ بتلا دوں تو عرب عمر نے کہا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا حفصہ کی شادی تو مجھ سے کر دو اور اپنی بیٹی کی شادی میں عثمان سے کر دیتا ہوں تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہوتے ہیں ارت عمر کے تو عثمان سے تو بہتر ہوئے اور عثمان داماد ہو گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ خسر ہو گئے تو حضرت عمر سے بڑھ کر کے خسر آپ بن گئے تو یہ انہوں نے, آپ نے فرمایا تو حضرت حضرت عمر نے کہا کہ جی ہاں یا رسول یارسول ایسا تو ٹھیک ہے آپ نے ایسا ہی کیا تو حضرت عثمان نبی اللہ کو اسی واسطے ظنورین کہا جاتا ان کا لقب جو ہے ظنورین دو نور والے کہ ایک نور تو ایک بیٹی کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت رقیہ پھر دوسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ تو یہ آپ نے پیشکش خود ہی کر دی عثمان کے لیے اور ان سے شادی کر دی اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جبریل نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اپنی رقیہ اور زینب ان دونوں بیٹیوں کی شادی جو ہے رقیہ کے بعد زینب کی عثمان سے کر دوں تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ امر تھا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری سو بیٹیاں بھی ہوں اور ایک کے بعد ایک مرتی چلے جائیں تو میں سب کی شادی عثمان سے کرتا چلے گا اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عب کے ہاں جو مقام تھا اور جو خصوصیت تھی وہ اس سے سامنے آتی ہے ابو حنیفہ عن حنیف انسلم عن العربی ومدانی کرم اللہ وجہ قال سمعت علی يقول انا اول من اسلم یہ حضرت علی رضی اللہ عضیلت میں حدیث ہے ابو حنیفہ سلمہ ابن کوہیل سے اور وہ عربی سے اور جن کو جو ہمدانی کہلاتے ہیں نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے ہیں ان کی خدمت میں حاضر رہنے والے ان کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ پہلا میں وہ شخص ہوں کو جو اسلام لایا یعنی پہلا مسلمان ہونے والا میں شخص ہوں ظاہر ہے کہ اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیرت معلوم ہوئی اربئی اگر سبھی ماننے کسی کو تو اس وقت ماننا کون سی بڑی بات اسی واسطے فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے صحابہ میں ان کا مقام ان صحابہ سے کم درجے کا ہے کہ جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے اسی طرح سے عام صحابہ میں ان صحابہ کا مقام کہیں زیادہ اونچا ہے کہ جو اسلام میں سب قتلے جانے والے تھے وہ سابق ان اولون قرآن نے بھی ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ مہاجرین انصار میں جو سب سے پہلے مسلمان ہو جانے والے ہیں وہ بڑے افضل ہیں قرآن نے ان کے لیے الفج السابقون کہا تو اس سے زمانے کی جو ترتیب ہے فضیلت بھی اس سے سامنے آتی ہے کہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضیلت کے لیے بات کافی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدیجہ پہلے مسلمان ہوئے اسی طرح سے اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہوئے اور یہاں حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں مسلمان ہوا ہوں اصل میں یہ ان میں اختلاف نہیں ہے تدبی کی صورت یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئیں اور بچوں کے اندر سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور غلاموں کے اندر جو ہیں سب سے پہلے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ مسلمان ہوئے تو یہ ایک ترتیب اس طرح سے تدبیر کی صورت ہو جاتی ہے تو حضرت علی کا یہ فرمانا پہلے میں مسلمان ہوا وہ اس لحاظ سے کہ میں اپنی ہم عمروں کے اندر سب سے پہلے مسلمان ہونے والا ہوں میں اسی بات سے امت میں یہ حضرت علی رضی اللہ علیہ خاص طور پر رضاکر اللہ وجہ بعض اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ نابالغی کے زمانے میں مسلمان ہو گئے ان کا بلوک کا زمانہ ایسا گزرا ہی نہیں کہ جس میں ان کو اسلام کے علاوہ کسی اور حالت میں ہوں کفر میں یا شرک میں اس واسطے ان کو کرم اللہ وجہ کے اللہ نے ان کے چہرے کو منور کیا تو اس واسطے کہتے ہیں بہرال کہنے والوں نے یہ کہا اگرچہ کو اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے بہرال علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی اس حدیث سے ابو حنیفہ ان اسماعیل ان ابی صالح عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى علي كرم الله وجهه ذات يوم فاراه جائعا فقال يا علي ما اجاعك قال يا رسول الله اني لم اشبع منذ قذا وقذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابشر بالجنه ابو انيفه اسماعيل سے اور ابو صالح سے اور ام رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ نسور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ و کرم اللہ وجہ کی طرف دیکھا ایک دن تو آپ نے کو محس... مح... اندازہ ہوا کہ یہ بھوک ہیں بھوکے ہیں چہرے سے معلوم ہوتا ہے آدمی کھائے پیے ہے یہ کہ یہ بھوکا ہے تو چہرے میں جو نکاہت اور کمزوری کے آثار تھے وہ محسوس ہوئے ہوں گے تو ان کو بھوکا دیکھا آپ نے فرمایا کہ علی کس وجہ سے تم بھوکے ہو کیا بات ہے کہ تم تمہارے چہرے پر یہ محسوس ہو رہا ہے انہوں نے اس کیا یا رسول اللہ فنا فنا اتنے اتنے دن سے میں پیٹ بھر کے نہیں کھانا کھا سکا بھی ہے ہی نہیں؟ تھوڑا جتنا ہوتا ہے اتنا کھا لیتے ہیں پیٹ بھرتا نہیں تو اس لیے بھوکے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جنت کی خوشخبری حاصل کر دو تو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے دی ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے رطبے کی بلندی کی بات ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ فخر و فاقہ ہے بیشک اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مگر اس پر صبر کرنا اور اپنے معاملات میں معمولات میں فرق نہ آنے دینا یہ ہے مقام کی بلندی کی بات ورنہ یہ کہ غربت اور عمارت اس میں تو کوئی فضیلت ہے نہیں کوئی غریب کہ غریب ہونے کی وجہ سے اس کو فضیلت نہیں ملے گی امیر کو عمارت کی وجہ سے نہیں ملے گی لیکن جیسے امیر آدمی کا شکر گزار ہونا یہ اس کو مقام فضیلت پر پہنچا دیتا ہے اسی طرح سے فقر و فاق زدہ انسان جو ہے اگر وہ مقام صبر پر ہو کہ صبر کرے اور فک و شکایت نہ کرے اور اپنے معمول اور طریقے کو نہ چھوڑے یہ اس کے مقام کی بلندی کی بات ہے اسی لیے اس حالت میں ان کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی أبو هنيفة عن عكرم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء يوم القيام حمزة بن عبد المطلب ثم رجل دخل إلى إمام فأمره ونهاه وفي رواية سيد الشهداء يوم القيام حمزة بن عبد المطلب ورجل قال قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه ونهاه ابو حنیفہ اکرما سے اور وہ اپنے استاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہیدوں کے سردار ہوں گے حمزہ ابن عبد المختلف جو آپ کے چچا ہوتے ہیں پھر وہ آدمی کہ جو کسی بادشاہ امام اور یہاں جس طرح کی بات آگے آ رہی اس سے خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ وہ امام ظالم ہوگا ظلم کرنے والا یعنی بادشاہ تو پھر وہ آدمی کہ جو ظالم بادشاہ کے پاس جائے اور اس کو اچھی باتوں کی ہدایت کرے اور بری باتوں سے روکے اس ظلم یعنی ظلم سے روکے عدل الصاف کی ہدایت کرے اور ایک روایت میں لفظ آتا ف قتل اور وہ بادشاہ پھر اس کو قتل بھی کروا دے اور بات اسی سے پوری بھی ہوتی فرما کہ پھر یہ آدمی یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت حمزہ کے بعد اس کا مقام ہے شہیدوں میں اس کا رتبہ بہت بلند ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کیونکہ اس شخص نے حضرت حمزہ کی یہ فضیرت کیوں ہوئی اس لیے کہ دین کے واسطے انہوں نے سینہ سپر ہو کر کے اپنی جان پیش کر دی میں جبکہ تتر پتر ہو گئے مسلمان اور حالت اس وقت جو ہے وہ پریشانی کی تھی اور کہا جائے ایک طرح سے مایوسی کی تھی لیکن چند صحابہ جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی کہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی جانوں کو ہتیلی پر رکھ کر کے اور پھر بھی وہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہوں اور میدان چھوڑنے کو تیار نہ ہو یہاں تک کہ جان جان آفری کے سپرد کر دیا یہ تو بہت بڑی بات ہے تو اسی لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہوا تب اس آدمی کا مقام جو ہے وہ بلند ہونا ہی چاہیے کہ جو دین کی بات ظالم بادشاہ تک پہنچا رہا ہے اور اپنی جان کی فکر نہیں کر رہا ہے معلوم ہے کہ بادشاہ جو ہے اگر میں اس کو اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہوں گا تو مجھے بخش نہیں مگر پھر بھی مگر پھر بھی وہ حق کو وہاں پہنچا رہا ہے تو اس لیے شہیدوں میں اس کا رتبہ بلند ہوگا کہ تین کی خاطر اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور ایک روایت میں ہے کہ شہیدوں کے سردار قیامت میں حمزہ ابن عبد المطلف ہیں اور وہ شخص جو کسی ظالم بادشاہ کے یہاں لفظ آگے جائر میں نے کہا تھا کہ وہاں امام کے ساتھ جائے نہیں مگر مفہوم کی وجہ سے اور دوسرے حدیث کی وجہ سے وہاں بھی ظالم بادشاہ کہنا ہوگا کہ ظالم بادشاہ کی طرف وہ کھڑا ہوا اور جا کر کے اس نے اس کو ہدایت دی اچھی بات کی تلقین کی اور بری بات سے روکا تو پھر اس کا مقام بلند ہوگا جو امت میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ سید و شہدہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تو وہ اس کے منافی نہیں ہوگا دو وجہ سے ایک تو یہ کہ سیادت اور سرداری یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس ایک ہی ہوگا دوسرا اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا جیسے کہ خلیفہ مثلا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی